السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری اگر آواز آ رہی ہے تو لکھی ہے کیا چکر ہے تو کتنے روم آپ لوگوں کے بنتے رہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں پڑتی یار میں ایک روم ڈھونڈ رہا ہوں تو دوسرے روم ڈھونڈے کیا نام ہے اس کا پہلے حق جماعت اچھا یار کل اتنی مشکل سے ایک تو میں تقریر کرتا ہوں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اوپر سے آپ لوگ کہتے ہیں جی اس کو بھی ڈاڑ دو اس کو بھی ڈانٹ دو اس کو بھی ڈاڑ دو اس کو بھی, بھی, بھی بانس کرو بھائی آپ لوگ جو پیغام کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اس کو بھی ڈر دو اس کو بھی ڈر دو اس کو بھی بہتر سن بات کام تھوڑا بنتا ہے ہم تقریر کرتے ہیں لوگوں کو تھوڑا پمپ کرتے ہیں آتے ہیں لوگ مائک شروع ہو جاتے ہیں وہی آگے مائک پہ اس کو ڈاڑ دو کیونکہ اچھی ہے اس سے کریں گھر میں بیٹھ رہے ہیں روم بند کر رہے ہیں بس بیٹھ کے کتابیں پڑھیں پیغام جو ہے اپنے لوگوں کے لیے نہیں تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے گمراہوں کے لیے ہوتا ہے صحابہ کے دشمنوں کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ صحابہ کے دشمن کے لیے عجیب سی نہیں میرے چکر چل رہے کل اتنا میں نے اتنی مشکل سے لوگوں کو پمپ کیا تو چلے ابھی میں کچھ کرتا ہوں یہ اللہ کا بندہ آ ہی جائے کوئی میرے ہاتھ لگی جائے ابھی تو نحمد وسول اللہ حبیب الله تو یار کر میں آپ کو جو تبزیلی تبدیلیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جو سنیوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں جو لوگ ٹھیک ہے نا کے اندر جو لوگ گھسے ہوئے ہیں اور برائے نام سنی بن کے جو یہ حق چار یار کے جو لوگ خلاف ہیں یہ ہم تو خلافت خلیفہ پانچ مانتے ہیں یہ تو آپ چھ کیوں نہیں مانتے پھر سات کیوں نہیں مانتے آٹھ کیوں نہیں مانتے عمر بن عبد العزیز کو بھی مان لے لیکن اس تو ماننے نہیں تو خلیفہ صرف چار ہی ہیں میرے نبی کے ٹھیک ہے نا کل ہم نے یہی بات کی تھی خلفہ چار ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے کتنے خلفا ہیں جناب صرف چار ہی خلفا ہیں یہ حق ہے اور چار ہیں اور یاد ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تو آج میں آپ کو داستان سناؤں گا ایک شیوں کی کتاب ہے کمال الدین کیا ہے نام ہے کتاب کا کمال الدین لکھنے والا اس کا کون ہے شیخ صدوق کون ہے بھائی شیخ صدوق بڑی زبردست داستان سناؤں گا ایسی داستان آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی کوئی من گڑت بات نہیں ہوگی کوئی خود سے بات نہیں کروں گا کتاب سے بات کر کے سناؤں گا بھائی آپ ان کے امام بارہ جو ہیں نا بارہویں امام جو غائب ہو چکے ہیں تو داستانیں ہم وہاں سے سنائیں گے ٹھیک ہے کمال الدین و تمام النعما واہ جناب شیخ سدوک الحمہ کمال جناب تو شیخ صدوق ان کے بہت بڑے امام ہیں جناب اور ان کے لیے یہ بہت بزرگ ہستی گزری ہوئی ہیں تو ہم آج ان کے جو بارویں امام ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہوئے کیا واقعات ہوئے ان کی ماں کون تھی ان کی با کے بارے میں جو کس سے مشہور ہیں وہ کیا ہیں شیخ صدوق بھائی صدوق صدوق سو دار وا آپ یار کو بلائیے نہ خوشی ہوں گی کو بلائیے یار ایڈ کیے کیے جتنے بھی ایڈمن حضرات ہیں یہ لوگوں کو ایڈ کریں بھائی لوگوں کو ایڈ کیا کریں اور تھینک یو ٹھیک لوگوں کو ایڈ کیا کریں بھائی تاکہ ہم ان سے کبار کریں اور تو جناب آج جناب ان کے جو امام بارہ ہیں چلو امام بارہ سے پہلے آپ کو میں زیادہ انٹرسٹنگ بتاؤں آپ بھی کیا یاد رکھیں گے آپ کی کس سخی سے واسطہ پڑے گی ایسی بات بتاؤں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے قسم سے ایسی بات ہوگی آپ پریشان ہو جائیں گے ای؟ ای؟ یار یہ ہوتی رہتی ہے یہ میرے ادھر کام ہے نا کام پہ ہوتا ہوں نا بھائی توفہ کریں گے اور سفار کریں گے آپ تو جناب کمال الدین کی جیل نمبر دوئم پیج نمبر نمبر فور سنیے اور آپ کے روم پہ کھڑے ہو جائیں گے کیا کسی تاریخ میں کیا کسی مذہب میں کیا کسی معاشرے میں ایسا ہونا ممکن ہے ہے جی کسی تہذیب میں کہیں کوئی تہذیب یافتہ لوگوں کسی سوسائٹی میں کیا ایسا ہوتا ہے پریشان ہو جائیں گے آپ لوگ روم پہ کھڑے ہو جائیں گے یا سفار کرنے لگیں گے ہمت ہے تو پھر سنیے ہے آپ لوگوں میں یہ ان کا پورا واقعہ چلا آ رہا ہے اور اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ فرینڈس کمپنی ویلکم ٹو دا روم جی جی جی سسپینس ہونی میں نے ارد کیا اے مولا ابن مولا ہم لوگ آپ کے آبائے طاہرین علیہ السلام شیعہ کی کتاب سے ہوں ٹھیک ہے شیعہ کے کتب ہے بھائی سنیے شیئر کمال الدین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج کو تلاک دینے کے اختیار حضرت علی کو دیا تھا چنانچہ جنگ جمل کے روز آپ نے حضرت عائشہ کے پاس آدمی بھیج کر تمبیر فرمائی کہ تم نے یہ فتنہ بپا کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا اور اپنی جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہایا اگر تم واپس نہ جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ طلاق ہو گئی تھی تو پھر اب یہ طلاق کی دھمکی کیسی آپ نے فرمایا طلاق کا کیا مطلب ہے؟ کے راستہ خالی ہونا آپ نے فرمایا جب وفاق رسول کے بعد ان کا راستہ خالی ہو گیا تو پھر اردوا کے لیے کسی اور سے اکثر لینا کیوں حلال نے ہوا عرسیہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور سے تجویز احرام کرا دی آپ نے فرمایا مگر کیوں جبکہ موت موتی کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی تھی ارضیہ بولا پھر آپ کی فرمائیے کی طلاق کی جس کو حکم رسول اللہ علیہ وسلم نے امیر المومن حضرت علی اللہ تعالیٰ کو تفتیش کیا تھا آپ نے فرمایا سنی اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول کی شان بلند فرمائی اور انہیں امہاۃ المومین کی شرف سے نوازا لہٰذا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میری ازواج کے شرف او اس وقت تک باقی رہ گا جب تک یہ اللہ کی اطاعت کرتی رہیں اگر ان میں سے جو زوجہ بھی میرے بعد تم پر خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے تو تمہیں اختیار ہے کہ اسے میری زوجہ سے آزاد کر کے اس سے ام المومنین کا شرف واپس لے لینا یعنی المومنین امت کی مائیں ہیں اہل تشریح کے عقیدے کے مطابق اہل تشریح کے قیدی کے مطابق ایک بیٹا اپنی ماں کو طلاق دے سکتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا اختیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا تو یہ کس سوسائٹی میں دنیا کی یہ کام ہوتا ہے کہ بیٹا ماں کو طلاق دے کس قانون کے تحت یہ مطلب اختیار ہے دنیا میں کسی جگہ پہ کہ بیٹا ماں کو طلاق دے ٹھیک ہے کس مذہب میں یہ ہے اور کس دین میں یہ ہے بھائی مطلب دنیا کے مجھے بتائیے نا کہاں پہ یہ لاجک بنتی ہے بیٹا اپنی ماں کو طلاق دے اس سے تو میں بھی ایک دن میں گیا تھا تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں اچھا ہماری کون سی کتاب جی تاریخ یقوبی میں لکھا ہوا ہے یہی کر بھائی جنگ جمل کباب کہتے ہیں تاریخ یقوبی بھائی ایسی تشلیم کی بک ہے ہماری بک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں لکھیے گا آپ اور اسی سورہ تحریم کے آیت نمبر چار اور پانچ سے استعلال کرتے ہیں جہاں پر وہاں پہ تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں سر سے تو یہ گمراہ لوگ ہیں گمراہ جو ہے عقیدہ ہے ایسے لوگوں سے بری ہو رہی صحابہ کسان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن الان میں ہی بیان فرما دی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہی بھائی اور سنائیے جناب کیا نہیں تازیاں ہیں وقت گزر رہا ہے جی بس جانا کیے ہوئے اور وہ دوسرا روم کن کا ہے یار وہ بھی آپ کے لوگ ہیں ہائے ایزی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کام یوٹ یہ بتائیے وہ جو دوسرے ہیں وہ کون سا روم ہے وہ جو مفتی صاحب آتے ہیں ادھر مفتی امین صاحب وہ کون ہیں وہ لوگ بھائی کوئی بھائی مجھے بتائے گا کہ وہ کون ہے سننی وہ لوگ نہیں وہ مفتی امین سا کون ہے وہ جو ادھر مفتی امین پہ آتے او یا دے سننی اوکے بردر کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ Why they' you always change? No, so why don't you join them, then? That's why you want to know that. So why don't you join those people? Is there anything wrong with them? No, I mean, why, why you people leave those people? Because you must join them. اوکے نہیں میرا مطلب ہے کہ پھر ایک روم کرے سب کو اکٹھا کریں ایک ہی روم میں بیٹھے نہیں میں نہیں جانتا یار میں تو کبھی کبھی ادھر آتا ہوں تو میں اتنا وہ نہیں ہوں وہ مفتی امین صاحب میں کتنی عمر کے ہیں مجھے تو بتا سکتا ہے جو ادھر مفتی امین صاحب آتے ہیں وہ کتنی عمر کے ہیں مجھے کچھ جوان سے لگ رہے ہیں کم تجربہ کار نہ تجربہ کار کے کتنی ہیں وہ ہاں وہ تو مجھے کل ہی پتہ لگ گیا تھا <laughs> لیکن پھر لوگ مجھے یہ ہم کر کے رہتے وہ تم وہ ہو یہ ہو وہ ہو نہیں تو نام نہ لگا ہے نا اپنے ساتھ بھائی میری بات سمجھ رہے اللہ ہی رحم کرے بھائی کیا کرے یار دنیا ہے چلتا ہے بھائی یار میری موجودگی میں تو وہ ساری بھائی میری موجودگی میں ساری ان کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اس کا کوٹ چینج کر لیا جائے تو اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات کیا نام ہے اس کا جو ایک ہیں آپ دونوں اس کو بیٹھ کے حل کیا جائے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہم کیونکہ ہم آپ کو بھی چاہتے ہیں اور سب جو عالمی دین ہے ہماری سر آنکھوں پر ہیں یہ سب تو ابھی وہ آ کے یہاں پہ بیٹھے تھے ظاہر سی بات ہے کچھ دل میں ہے یا کچھ نہیں ہے میں اس بہتر نہیں جانتا اس چیز کو تو آپ اس بارے میں بتائیں تو میرے سے آئی ڈیز بہت ہو رہی ہیں تو بات صاف نہیں ہو سکے گی یہ ایک پرائیویٹ روم کر لیں تو اس بارے میں بات کریں اگر یہی روم چلے اور اس کا آئی ڈی چلے اس چیز سے کوئی گرو نہیں ہے کسی کے دل میں یہ سوال آتا ہے پیدا ہوتا ہے لازمی کہ بھائی ایڈمن شپ نہیں ملی یا یہ نہیں ملی تو سب سے پہلے میں اپنی ایڈمنشپ اتار دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ سب کے دل سے یہ چیز کہنے سے چلے جائیں گے اور آپ کا ماشاء اللہ دبدبا بھی بہت ہے اور یہ سب جانتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے منہ پہ ہم کوئی نہیں کہے گا پی ایم میرے پاس آئے ہیں تو بہتر وہی ہے جو اچھا ہو پرائیویٹ میں پر جا کے بات کر لیتے ہیں ابھی تک ادھر کون کون سے بھی بھی آ رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ آ جائیں مائک پر آ جائیں بتائیں آپ تو مجھے ہوں گے ماشاء میں تو ایک ناقص آدمی ہوں تو آپ آ جائیں پر السلام علیکم و رحمت اللہ تعالیٰ بھائی یہ پہلے ہی کام کر لیتے آئے تھے میں تو جاوید نور بھائی سے سی آدھا ایک منٹ آ جائیں ایک منٹ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے مجھے بلایا تھا اور یہ بات تو مول بھائی پرائیویٹ میں آ جائیں پرائیویٹ میں بات کرتے ہیں سب کو مت لائیے گا پرائیویٹ میں ایک تو یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہم اپنے مشفروں میں سب کو انٹرفیئر کر لیتے ہیں نہ ہو کم اولیاء کی دل سے یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں عطا کر تو مجھے اپنی محبت یار رسول اللہ اتا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ سب پہلے حسر محسر میں انہی کو ڈھونڈتے ہوں گے سب پہلے حشر محر میں انہی کو ڈھونڈتے ہوں گے پکاریں گے سبھی رو قیامت یا رسول اللہ پکاریں گے سبھی رو قیامت یا رسول اللہ پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آن رحمتی کی نظر رکھنا کرے دن رات بس سنت خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات بس سنت یا رسول اللہ کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کسی شخص کا رویہ عمران بھائی کا رویہ یا کسی اور کا رویہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں. تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ان کے اندر جو غلط چیز ہے جو زیادتی ہے جو غصہ ہے جو آپ کو کم کمتا سمجھنا ہے ان کو ان کا ختم ہو جائے ان کی دعا دعا کر رہے ہیں میرے really بھائی یہ روم میں اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے عمران right بھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ اس کو پرائیویٹ میں ڈسکس کریں ٹھیک ہے بھائی بڑی مہربانی آپ کی اللہ اکبر کبیرہ انشاء اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا اشرف القادری برکات و عالیہ جب تشریف لائیں گے تھوڑی دیر میں تو ان اللہ تعالیٰ ان کا درس صحیح وفالی شریف شروع ہوگا آج سے ان اللہ رب العزت اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اللہ روزانہ یہ معمول رہے گا اور رمضان شریف میں بھی ان شاء اللہ یہ سلسلہ اس طرح جاری وفاری رہے گا رمضان میں ان اللہ ترابی کے بعد آپ کسی رائے کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ شاء یہ سلسلہ اصل میں وہاں پر ہمارے پاٹو کے روم میں بھی چل رہا تھا پالٹو کے روم میں بھی چل رہا تھا اپنا صحیح بخاری کا جو سلسلہ لیکن پھر علامہ صاحب کی جو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہارٹ اٹیک ہوئے تو تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہارٹ میں ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے یہ چونکہ سائبر فراش ہو گئے تھے اور اپنا علیل تھے اس لیے نہیں آ رہے تھے اور تشریف لائے تو ماشاء اللہ بیلک پر بھی آتے ہیں اور وہاں پر بارٹوں کو بھی ان کی آئی ڈی ہوتی ہے تو ہمارا یہ روم بیک وقت دو جگہ چل رہا ہوتا ہے بیلیکس پر بھی ہمارا یہ روم چل رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ जो है इस वक्त पार्टो को भी हमारा ये रूम चल रहा है दोनों जगह हमारा ये रूम जो सुना जा रहा है और इस रूम से जो है हम बैक वक्त इस रूम को भी चला रहे होते हैं और हम पार्टो के जो है वो जो है ना वो रूम को चला रहे हैं जी जी बिल्कुल आप कह सकते हैं आप कशीफ भाई इरफान भाई आप कशीफ भाई بسم اللہ رحمان وہ آواز آ ہے بہن آواز آ ہے تو بتا دیجیے گا سلح کا رسول ملا وہ سننا کا تل کو اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا, رضا جین کا کا بجایا اے امام احمد رجا سیر جا سیر رہے دور باطل دلالت مند میں تھا جسے گئے پیم جد بنے کے آیا اے امام احمد روم تھے تھر آئے کاپے بار بول تمہیں پوچھایا اے امام دیر جاؤ سہر جاؤ جار گاؤ سیر جاؤ جار ہے ان کا ہوا ہے موجود ریر میں جب قلم تو میں اٹھایا اے امام احمد رضا ام کا ہوا ہے موج دن تحریر میں جب قلم اٹھایا اے امام احمد رضا خوف کو وہ پیس بخشا ان سے بس کیا کہوں دریا بہایا ایماں محمد رجاؤ سے گے رجاؤ رہے گا سے رجاؤ جاری رہے گا ایماں میرے ہے نار دس ہو جی ہم پے دسایا ای محمد رضا سیج رضا جاری رہے گا سیز رضا جاری رہے گا سیج جاری رو گا حصر تک تے آس کام ہے وہ کہ دکھایا اے نام احمد رو رجاؤ جار گا سی ویر جا جارے ہے بدرگاہ خدا اتار آ جز کی دعا ہے بدرگاہ خدا اتار آ جز کی دعا تجھے تو رحمت کسایا اے امام احمد رضا تے جاری رہے گا تیرا ان آمین اللہ نبی المین صلی اللہ علیہ وعلیکم وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ عرفان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے منقبت اعلیٰ حضرت پیش کی امیر عید سنت کی لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے جذبے کے ساتھ اور جوش کے ساتھ کلام پڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عرفان بھائی آپ کہاں رہتے ہیں آپ کی ایج میرے خاص مجھے لگتا ہے کہ کوئی اٹھارہ بیس سال ہی ہوگی زیادہ نہیں آپ کی عرفان بھائی آپ کی ایج کیا ہے چوبیس اچھا تھوڑے بڑے ماشاء اچھا کہاں رہتے ہیں آپ کراچی میں آپ کراچی میں رہتے ہیں جاب کرتا ہوں نہیں کراچی میں رہتے ہیں اچھا لاہور میں لاہور لاہور ہے جناب یار میں پچھلے دنوں لاہور گیا تھا او ہو ہو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یار اتنی سخت لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی ایک گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی تھی ایک گھنٹے کے لیے لائٹ آپ چھا نہیں ہو گیا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ میں آتا ہوں اس فرمائیں ذرا مائک پر آئیے گا میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں السلام علیکم اب آج آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نہ شکر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اہل سنت سنتما اہل سنت بے شک عاشقی کی جماعت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشقوں کی جماعت ہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ اہل سنت کے مجدد ملت نے وہ کام کیا ہے اہل سنت و جماعت کے لیے کہ بد مذہبوں کو بت مغربوں کی نشان ہی کی ایسا ہی ہے جی یہ جی ساحل بھائی آپ آ جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکات آواز آ رہی ہے عرفان بھائی جی ابھی منکوت کی اپنی بات ہے کہ واقعی وہ کام آلہ حضرت نے کیا ہے کہ سوچ بھی جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ کام آل حضرت کر گئے ہیں کہ پوری اس وقت برس گیر میں کوئی شخص اتنا کام نہیں کر سکا جتنا عدالت نے چھوٹے سے عرصے میں کیا اور ملفوظاد میں لکھتے ہیں کہ جب یہ سعودی عرب میں گئے تو ان چونکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گیب کے ماننے والے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے جو اس وقت کا بادشاہ تھا مجھے قید کر دیا گیا انہوں نے کہا جی بادشاہ جب آیا تو مجھے اس نے پوچھا میں نے کہا جی قاضی نے یہ فتوا دیا ہے تم پہ کہ تم نبی کریم علیہ صلاحت کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملاتے ہو جی جی ایک مٹہ آواز اب ٹھیک آ رہی ہے آواز اب ٹھیک آ رہی آواز تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مجھے مجھ سے اس نے کہا کہ تم اللہ کے علم کو نبی کریم علیہ نبی کریم السلاطلام کے علم کے اللہ کے علم کے ساتھ ملاتے ہو تو آدھا سناتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کرتا میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ والسلام کو علم عطا کیا ہے بول تعالیٰ کے دینے سے جانتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں تم لگتے ہو تو ٹھیک ہو اس بات سے تو تمہارا عقیدہ واضح یہ تو نہیں ہوتا کہ تم اللہ کے علم کے ساتھ ملاتے ہو لیکن تم بھی تحریری طور پہ مجھے جو ہے نا اپنا عقیدہ بتاؤ تو اس وقت چھ گھنٹے میں انہوں نے اعلیٰ نے کتاب لکھی تھی انمے گیپ پر تو آپ فرماتے ہیں کہ ان میں گیپ پر میں نے جو کتاب لکھی اس وقت میری حالت یہ تھی مجھے اتنا شدید بخار تھا اتنا شدید بخار تھا کہ میں اور ویسے بھی ایک مزے کی بات کیونکہ یہ واقعہ صاحب جو ہمارے صاحب سے سنا کہتے ہیں کہ اعلیت نے اپنی ساری عمر جو ہے نا ساری عمر میں تقریباً جتنی دیر بخار میں ہی گزاری ہے اتنی دن بخار میں ہی رہے ہیں اور بخار میں ہی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا اعلیت نے کام کیا اور آپ بتاتے ہیں کہ میں نے جب وہ علم گیپر, اس نے بادشاہ نے کہا کہ وہ علم گیپ پر مجھے اپنا قید تحریری طور پر لکھے دو تو آپ ہے کہ میں میں ادھر زمزم جب میں نے پیا تو اس کو میں نے مدینے کی طرف منہ کیا تو میں نے کہا یار سلاد بخار اتنا شدید ہے اور اگر میں نے کوئی بہانہ بنایا تو ان لوگوں نے میرے عذر کو اور میں اس, ان لوگوں نے میرے اس عزر کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا لینا ہے اور میں میں نے جو ہے نا تحریر اپنا جو عقیدہ ہے تحریر طور پر لکھ دے سکوں گا یا رسول اللہ میری مدد کیجیے اور فرماتا ہے کہ جس جگہ میں زمزم پی رہا تھا تو اس کے قریب ایک دیوار تھی دیوار میں نبی کریم صاحب درباس بوز ہوئے اور کہتے ہیں کہ نبی کرم صاط وسلام مجھے لکھواتے گئے اور میں لکھتا گیا ورنہ مجھ میں اتنی کہاں کہ میں چھ گھنٹے میں اتنی بڑی کتاب لکھ لیتا وعلیکم السلام و تو بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت اتنا عشق ہے اتنا عشق ہے کہ یہ نبی کریم اسلاط اسلام کے بارگاہ میں حاضر رہنے والے شخص تھے تو پتہ نہیں دل بھر جانے نمان بھائی جب مون بھائی سے پوچھیں مون بھائی کو پتا ہوگا کہ روم اپن ہوا ہے کہ نہیں ایک ہی بات ہے یہ سن آرمی یا یہ ہو رہا ہے ایک ہی بات ہے اللہ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر تھوڑا سا تو معاملہ خراب چل رہا تھا کوئی بات نہیں یہ بھی اللہ کے فضل سے اعلی گلاموں کا ہی روم ہے ایک اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی ایک ہی بات ہے انشاءاللہ اللہ آ جائیں آپ تو مجن بھائی مائک لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ زندہ ہیں ابھی تک ہیں بھائی عجیب بات ہے یار زندہ ہیں ابھی تک ماشاءاللہ میں سمجھا کہ میں تو آج دو چاروں کے فاتح پڑھ لوں گا لیکن سبھی زندہ ہیں دیکھیں بات اس طرح یہ تم جان نہیں ہے اتم و جان نہیں ہے میں آپ سے کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں یہ تم و جان نہیں یہ ہے تیمو جن کیا تیمو یہ چنگ خان کا اوریجنل نیم تھا تیمو تو میں چنگے خان ہوں ٹھیک ہے چنگستان کا اصل جو نام تھا وہ تیموجن تھا ہاں جی تو یہ چنگستان کا اصل نام ہے اصل اور کوئی تو دیکھیے جناب میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنے سمی لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو <coughs> جو بندیت وہادیت پہ عبور ہے سوال کرتے ہیں ہم سوال سن بھی لیتے ہیں ظروم ارشا خان ویلکم ٹو لیکن شیئت کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہمارے ہاں کو گمرہ ہوتے جا رہے ہیں گمراہ ہوتے جا رہے ہیں گمراہ لوگ آ ہیں اہل بیت کی میٹھی میٹھی باتیں کریں گی جی اہل بیت ہے ہم محبت کر جی ہم بھی محبت کرتے ہیں اور کوئی ہم دشمن ہیں ان کے ہم اہل بیت کے دشمن ہے ہم اہل بیت سے محبت ہیں تو ہم نہیں کرتے ہیں عجیب سی منتقل کیا یار یہ کل کس نے ان باؤنس کرے یار پالٹاک سے پالٹاک میں اگر آواز جا رہی ہے وہ ایک نک کل آپ نے باؤنس کیا تھا ایک نے تو نک کیا ایک میں چیک کروں اپنے یار ایک تو اپنے لوگوں کو باؤنس کیا کریں پالٹاگ سے اچھا اس کو ان باؤنس باؤنس کرے اگر وہاں پہ آواز جا رہی ہے تو وہاں پر کوئی بھائی ان باؤنس کر تو بھائی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اہل تشریح کے بارے میں ہے صحابہ کی عظمت کے بارے میں ہے کہ صحابہ کیا چیز ہیں ام اہل سنت جماعت کا یہ دستور ہے یہ اصول ہے اور یہ ان کو جو ہے نا ایک منفرد مقام حاصل ہے کیا حاصل ہے جناب ایک منفرد مقام حاصل ہے کہ جناب وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت الزام سے بھی محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بات سمجھ آ رہی آپ کو کہیں یعنی ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں ہم کو مقابلے کرانے تھوڑی بیٹھے ہیں وہ چیز زیادہ بہادر تھے یہ کم بہادر تھے یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے بھائی جی, جی جی میں آ رہا ہوں بھائی, آ رہا ہوں اسی طرح آ میری بات سنا یہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا جی ادرد علی زیادہ بہادر تھی ادر ببو کر سکتی دونوں بہادر ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے وہ سب ہمارے سروں کے تاز ہیں اچھا بک نجوم کر دے تمہ دے تم بھائی ہم صحابہ میں کہ اس طرح ہیں وہ اس طرح ہیں جناب کیٹاگرائز کرنا کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے تو ہمارے اور میں یہ پرابلم ہے حصل میں کہ وہ مقابلے کرواتے ہیں ہم سے کوئی پچاس بار عرض کر چکے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم آپس ان کے مقابلے نہیں کروا سکتے ہم کس طرح مقابلے کروائے ٹھیک ہے نا سنیے وزیر سنیے صاحبی کسے کہتے ہیں اصطلاحی شریعت میں وہ شخص جس نے ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اسلام کر اس کی موت ہوئی وہی صحابی ہے اب آپ کو کہیں گے جی او جی وعلیکم السلام ویلکم ٹو دا روم ایس جی کمانڈو ویلکم ٹو دا روم بات اس طرح تو پھر تو ابو کو بھی رسول اللہ کو دیکھا ہے ابو لہر نے بھی رسول کو دیکھا ہے تو آپ ان کو بھی صاحب آپ ان کو بھی صاحب او عقل کے اندھو او عقل کے اندھو یہاں پہ شرط ہے ایمان کی حالت میں ٹھیک ہے ملاقات اور دنیا سے خاتمہ بھی ان کا ملاقات پہ ٹھیک ہے ایمان کے ساتھ یعنی ملاقات بہت ہی اس میں بھی ایمان شامل ہے زندگی میں بھی ایمان شامل ہے اور پھر ان کا خاتمہ بھی ایمان پہ یہ ہوتا ہے صحابی کو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی لکھتے بھی جائیے سوا... جی جی بالکل بالکل جتنے سوالات ہیں کرتے جائیے جو یہ بھی سوال ہے اب سنیے سرکار وسلم کی اڈی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور نسائی کی حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سبحان اللہ کیا بات ہے جناب یہ ہے صحابہ کا مقام یہ ہے تابعین کا مقام اور یہ جو آج کی وادی آئے گی نا وہ جی تابعین ہیں تو کیا ہوگی جی امام اعظم اگر تابعین ہیں تو بھائی تابعین ہے تو رسول کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو دیکھنے والے جو ہیں لیکن اس کا مطلب کہ آپ یہ کو بھی تو اس کھاتے میں ڈال دیں میری بات سمجھ نا اب یزید کو خاتے میں آپ نے نکالنا اب کہیں گے وادی وہ دیکھیں نا جی تو پھر آپ یزید کو پورا کیوں کہتے ہیں یزید نے حسین حسین اللہ رض کے خاندان کو شہید کیا یزید نے حرمین شریفین کی حرمت کو پامال کیا ہے یزید نے سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا ہے یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ رکھے تھے یزید نے خانہ قابل کی سنساری کی تھی تو کس قسم کے تعبین ہیں جو شرد جو شرد صحابہ میں ہے وہی شرد تعبین میں بھی ہے اس کا عمل دیکھا جائے گا اس کا کیریکٹر دیکھا جائے گا اس کے دیکھی جائے گی صرف دیکھیں تو مراد نہیں نا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ٹیکس رک گیا جناب سو گئے سن ہو گئے آپ سن نہیں ہوا کریں بھائی سننا ہوا کریں ٹیکس لکھا کریں سبحان اللہ لکھا کریں سوچا کریں سوال کیا کریں جب تک آپ سوال نہیں کریں گے میں ایک بات کروں آپ اس میں سے کیڑے نکالیں بال کی کھا جو ہے وہ دیڑے تو تب آپ کچھ سیکھیں سیکھیں گے اس طرح کام کام میں ذرا تکلیف کریں آپ میرے سامنے ذرا تقریر کریں اور پھر دیکھیں بال کی کھال کس ہوں پھر میں بال کی کھال کس طرح یہ صحابہ اور صحابہ کے مقابلے کراتے رہتے ہیں عجیب سے نہیں منتق ہے شبرانی کی ایک حجی سنیں حضرت عبداللہ بن یسیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو شخص کو جس سے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور مبارک اس شخص کو جس سے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو مبارک ہے بڑا اچھا ٹھکانہ یہ حادی مبارکہ ہیں تو انشاءاللہ شاء قرآن عظیم شان سے یہ باتیں ہم بتائیں گے کہ صحابہ کیا ہیں کیا ان کا مقام ہے قرآن عظیم شان میں انہوں نے کیا کیا بات کی ہوئی ہے یہ باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے ابھی تو ہمارا اور اہل تفریح کو جو پرابلم ہے اپنے ذہن میں رکھیے ٹھیک ہے حضرت ہمارا اور اہل تشریح کو جو پرابلم ہے وہ ہے مقابلہ بازی وہ کیا ہے جناب مقابلہ بازی وہ کہتے ہیں جی آپ تو اسلام جو ہے تو صحابہ سے لیتے ہیں ہم اہل بیس سے لیتے ہیں ہم تو دونوں سے لیتے ہیں حضرت علی اہل بیس سے نا جناب حضرت علی اہل بیس سے ہیں تو جناب ہم تو سب سے ایمان لیتے ہیں یہ کیا بات ہوگی کہ آپ صابر سے لیتے ہیں آپ ان کو صاحبی نہیں سمجھتی کہ آپ ان کو صحابی نہیں سمجھتے یہ کہنے میں ایشو ہے ہم تو صحابی سمجھتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ہم تو صحابی سمجھتے ہیں چلیے ہم مان لیتے ہیں جناب صحابہ کو آپ نہیں مانتے یہ مجھے بتائیے جب سرکار صلی اللہ سے ہم ہجرت فرما رہے ہیں اس رات یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں راستے میں کیا ہوا کیا نہ ہوا باتیں کہاں سے نکلی یا تو حضور سے آئی یا صاحب حضرت ابو سے آئی رضی اللہ تعالیٰ سے تیسرا کون ہے بھائی قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں اور قرآن کی سائر کے جو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کرے ان کی خلافت کا انکار کرے وہ کس طرح مسلمان ہے وہ کس طرح مسلمان ہے بھائی یہ ایشو ہے اس کی طرف چاہوں گا آپ لوگوں کی اچھا جناب اہل بید میں سے کون ہے امہات المومن اہل بید نہیں ہیں بی وفاقت رضی اللہ تعالیٰ اہل ٹھیک ہے جی یہ بتائیے جب فاطمہ الزارا رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے حضور کے گھریلو زندگی کی طرح تھی ٹھیک ہے کیوں گے جی ابھی ابھی تو اسلام نیا نیا آیا تھا تو اتنا کوئی ایشو نہیں پڑتا ابھی تو احکام آ رہے تھے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی آپ کی دلیل مان لیتے تو سرکار السلام نے جب بی بی فاضل الزارا رضی کی شادی کر دی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لیں گے پھر سرکار کی جو نجی زندگی ہے کیونکہ سرکار کا اس وحسن جو ہے جو سرکار کی زندگی ہمارے لیے اس وحسن ہے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ مجھے بھائی معذر کے ساتھ ہاں جب علماء بیٹھے ہوں تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے تو بہتر ہے آپ کا ٹائم ہے نا بعد میں شروع ہوتا ہے آپ بعد میں آئیے گا مائک پر تو مفتی صاحب میں آپ کے لیے مائک کو ریلیس کرتا ہوں تمام بھائی اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں جب مائک کو لے لیں بیان شروع کر دیں تو اس وقت اپنا ہینڈ اپ کر لیں تاکہ آپ کی حاضری کا پتہ چلتا رہے کہ کون کون سن رہا ہے صحیح ہے تو تمام سننے والوں سے میں کہوں گا جب مفتی صاحب بیان شروع کر دیں تو اس وقت اپنا ہینڈ اپ کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ روم میں کون کون حاضر ہے فضول ٹیکس کوئی نہیں کرے گا آپ سے مذاق سبحان اللہ اور جواب اگر کوئی پوچھیں تو اس کا جواب ضرور دیں لیکن ٹیکس کوئی نہیں کٹے گا کسی سے بات چیت ہو رہی ہے بین ہو رہا ہے لیکن اس کے دوران بات چیت بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے وہ یہ چیز نہ ہو بارکل آج آپ کے لیے کرتا ہوں میں السلام علیکم و ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخیرہ میں نے کیا بیان کرنا ہے بس آپ ہیں ماشاء اللہ بیان کر رہے تھے جان بھائی صحابہ کے بارے میں بارے میں بارے میں انشاءاللہ شاء کو میں آج انشاءاللہ صحابہ اکرام کون اور خلفہ راشدین کون ہے اور اہل بیت کون ہے ٹھیک ہے ان تینوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ان شاء اللہ کچھ عرض کرتا ہوں تو آپ سنیے کس نے مائک پہ آ جائیں اگر ہیڈرس کیا ہے سب نے یا میں بولتا رہ سنواتے ہیں اچھا جا. اچھا اچھا بسم اللہ یا حبیب اللہ, وعلا اللہ. اللہ. نبی اللہ علی یا نور اللہ ایک فارسی کا شعر ہے میں پڑھتا ہوں آپ کی اگر آپ فارسی کی جانتے ہیں تو بڑا پیارا شیر ہے تو ان دلو غیرا آ شک شمک, شمک شکین شم شماکن شک یہ شیر فارسی کا کسی کو سمجھ آئی نہیں ہوگی مثلا ہم سب سن رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے رومان بھائی ناگ سر یہ اس کی شعر کی وضاحت بہت لمبی وضاحت میں کروں گا میں اپنا جو میرا بیان کا جو ٹاپک ہے اس پہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں صحابۂ کرام الحمران کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں مہاجر کسے کہتے ہیں انصار کسے کہتے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں اور صحابۂ کرام علام ربان میں سے سب سے افضل صحابہ کون ہیں سخت سے عبدال صحابی کون ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو مختصر اور جامع انشاءاللہ بحث سناتا ہوں نیستی توجہ کے ساتھ سنیے اور وہ سکے تو لکھ رہی دیئے آپ کام آئے گا انشاءاللہ زمجل میں انشاءاللہ سوال جواب سندر آپ کو سنجھا ہوں گا انشاءاللہ میں سوال جواب انجام سنجھاتا ہوں انشاءاللہ سوال پہلے سوال ہوتا ہے سوال ہوتا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور نیز مہاجر اور انصار سے کون لوگ مراد ہے سوال کیا پیدا ہوا کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور مہاجر اور انصار سے کون لوگ مراد ہے تو اس کے جواب کے اندر علام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی کریم رف الرحیم صاحب وجہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے انہی میں انہی صحابہ کے اندر محاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں یعنی وہ صحابہ کرام رام علیہ مردوان جو مکہ معظمہ سے اللہ ازا وطن اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اپنا گھر اپنے والدین اپنے بچوں کو سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ حجر کر کے آئے انہیں مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے وہ صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ان صحابہ کرام کو مہاجرین صاحبہ کہا جاتا ہے جبکہ مدینہ وہ صحابہ کرام علیہ مردوان جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مہاجرین کرام علیہ مردوان کی مدد اور نصرت کی وہ انصار کہلاتے ہیں کیا سامنے آیا کہ مہاجر وہ صحابہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آپ کے عشق کے اندر آپ کی عرفت میں آپ کے پیار میں آپ کی محبت میں مکہ مکرمہ سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین پاک روانہ ہوئے تو ان صحابہ کرام نے اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہجرت کی اور وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ان صحابہ کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے اور یہ جو صحابہ کرام علیہ جو مہاجرین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کرام علیہ الحمردوان کی مدد اور نصرت کرنے والے جو صحابہ ہیں ان کو ہم انصار کہلاتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہنس رہے ہیں سارے میری بات سن لیں ہیں آپ سارے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ یہ ہنس رہے ہیں اور اپنی جیب سے کر رہے ہیں یار میرے بہن سننا چھوڑ دیں آپ اپنے آپ ٹسٹ کرتے رہے میں آ جاتا ہوں یا آپ سننا ہے تو صحیح سنیں آپ یار ایسا نہ کریں پلیز میری نظر ساری بڑھتی ہے اور سارا جو ماحول سارا خراب ہو جاتا ہے اسلامی روم ہے اور اسلامی روم کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں تو آپ پلیز یار اس روم کے تقاضے آرام سے نا جی جی ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ آ جائیں بولتے تھے مسئلہ نہیں ہے میں میں نے اتنی اہم آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک کوئی سراب ہی نہیں سکھانا بہت اہم باتیں ہیں یہ جی. اتنی اہم باتیں ہیں کہ اکثر یہ پیش آتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں اعتراض کرتے ہیں لوگ اس اوپر نا اگر سنا چاہیں تو آپ سنیں بچوں کے ساتھ ورج اسلام کی مرضی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام الحم اردوان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہم الحمدللہ اہل سرد والجماعت ہیں بریلوی ہیں ہم الحمد للہ از تو تمام صحابہ کرام الحم اردوان ہیں تو ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ایک سوال میں نے بنایا اب اس کا جواب سنیے کہ تمام صحابہ کرام رحم مردوان عقائد و عالم نور مجسم شاہ بنی آدم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے جان سار اور سچے غلام ہیں ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی خیر کے ساتھ کرنا فرض ہے تمام صحابۂ کرام عردوان جنتی ہیں وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگی نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے رسول کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ کے ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لہٰذا صحابۂ کرام علیہ میں سے کسی کی کسی بات پر گرست کرنا اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے خلاف ہے اور کوئی ولی کتنے ہی بڑے مصطبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا ان میں سے کسی کی شان میں گزاخی کرنا یا کسی کے ساتھ بدعقیدگی رکھنا گمراہی ہے اور ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے یہ میں نے آپ کو عقیدہ بتایا کہ ہمارا تمام صحابہ کرام اور احمردوان کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام اور احمردوان سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں عاشق ہے جانسار ہیں تو ادھر سوال پیدا ہوتا ہے آگے اب یقین مانیے کہ یہ صحابہ کرام الحمردوان کے متعلق اہل سرد و جماعت کے اندر بھی کئی ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو کہ معذ اللہ حضرت اتنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں میں وہ باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو وہ لمبا الگ موضوع ہے اور دوسرا یہ کہ حق پیار یار کے بارے میں جو ہم نعرے لگاتے ہیں حق پیار یار ہم یہ تحقیق لگاتے ہیں اس کے متعلق بھی ہمارے سند الجماعت کے اندر کچھ ایسے علما ہیں کچھ ایسے پیرانے ازام ہیں کہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں حضر چار یا نارا ثابت نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جہل یاد ہے اور اس کے بارے میں حضرت علی کو افضل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترکت کے اندر وہ افضل ہیں دوسرا وہ افضل ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں لہذا یہ تمام باتیں فضول ہیں تمام باتوں کوئی اصل نہیں ہے بخاری شیش کے اندر مسلم شیش کے اندر تمام سہدا کتابوں کے اندر باقاعدہ الفاظ پر صحابہ کی شان بیان کی گئی اور یہ جی بھی والم نور بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارب آتن کا لفظ استعمال کیا کہ میرے لیے رب کائنات نے چار صحابہ کو چن لیا پھر آپ نے ترتیب بتایا کہ پہلا کون دوسرا کون تیسرا کون چوتھا کون کسی ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے اب بات یہ ہے کہ اب سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اور احمران میں افضل صحابی کون ہے افضل صحابی کون ہے اب انبیاء کرام کے بعد خدا کی ساری مخلوق سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تع ہیں پھر مولا کائنات مولانا ہیں یہ ترتیب اسی ترتیب کے ساتھ رہے گی سب سے پہلے جو تمام انبیاء کرام الحمردوان کے بعد جو خدا تعالی سوجل کی ساری مخلوق سے جو افضل ہے اسے دیکھے کیا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اب یہ حضرات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء ہوئے۔ ان خلفائے اربعہ الہ مرضوان کے بعد حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو البیدہ حاصل ہے یہ میں نے آپ کو ترتیب بتائیس کے اندر بخاری شیخ کی اشارہ کے اندر یہی ترتیب لکھی گئی ہے آپ کو سامنے بتائی کہ ان چاروں جو صحابہ ہیں ہمارے چاروں صحابہ ان چاروں صحابہ کے بعد حضرت حضر سے زبیر عبد الرحمان بن اوف سعیدنا سعد بن ابی وکاس سیدنا سعید بن زبیر سعید بن زید سعیدنا ابو بیدہ بن جرا حضر کو فضیل حاصل ہے چنانچہ چار خلفہ اور چھے یہ ہیں چار خلافہ اور یہ جو چھ صحابہ میں نے بتایا یہ محز ہستیاں مل کر دس ہوئے, دس ہوئے اور انہی دس کی دس ہستیوں کو اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے وہ دس ہستیاں ہیں جن کے میں نام آپ کے سامنے پیش کیے یہ وہی ہستیاں ہیں جن کو اشرا مبشرہ کہا جاتا ہے یعنی وہ دس افراد جن کے جنتی ہونے کی بشارت رحمت عالمیاں نبی دان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں دے دی تھی لہذا یہ تمام نفوس خدشیہ جنتی ہیں اب سوال پتا ہوتا ہے کہ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے صحابہ تو ہیں ہم نے صحابی تو کہہ دیا لیکن خلیفہ سے کیا مراد ہے خلیفہ پہلے خلیفہ کون تھے خلیفہ کسے کہتے ہیں اس کا جواب سنیے رمبی احمد مجسم آک امد محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی وسلم کا ایسا قائم مقام جو مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی کاموں کو شرعتی شرحیت متحرہ کے موافق انجام دے اور جائز کاموں میں اس کی فرما برداری کرنا مسلمانوں پر فرض ہو اسے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ یار غار سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو تھے خلیفہ کے تریف کیا بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا قائم مقام شخص جو مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی کاموں کو شریعت متحرہ کے موافق انجام دے اور جائز کاموں میں اس کی فبہ برداری کرنا مسلمانوں پر فلف ہو اسے خلیفہ رسول اللہ کہتے ہیں اب حضرت سیدرہ امیر معاویہ ردی طرح کون ہے آج کل کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ماض اللہ ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی باتیں کرتا ہے اور ماض اللہ آپ کو باغی کہتا ہے جہنوی کہتا ہے ایسا گروہ موجود ہے میں اس کا نام نہیں دیتا تو سنیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں اور شہان اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی حضور سلطان مدینہ راحت کلبوسینہ صاحب مواطر پسینہ بائیس نزول چکینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت خلافت سیدنا امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سجد شما دی تھی اور ان کے دستے مبارک پر بید فرمالے تھی لہذا ان کی یا ان کے والد ماجد سیدنا ابو سفیان یا والا ماجدہ سیدنا ہندہ حدی اللہ تعالی انہم کی شان میں بستاخی کرنا سخت بے ادبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعضا دینا ہے اس لیے کہ یہ سب صحابہ ہیں آپ نے سنا کہ آپ کون تھے آپ قاتب وحی تھے آپ شاہان اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ تھے اور کس کی سلطنت کے بادشاہ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور آپ کے ہاتھ میں خود نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی امام حسن رضی اللہ النہ نے بیعت نہیں فرمائی لہذا جو لوگ آپ کی شان میں گساخی کرتے ہیں آپ کی شان کو برا بلا کہتے ہیں آپ کو معذ اللہ باغی کہتے ہیں کہ لہٰذا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور ان باتوں سے توبہ کرنی چاہیے اب تابی کہتے ہیں تابعین تابعین کون ہے تابعی کیسے کہتے ہیں حضور صرور علم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ کے وہ مسلمان جو صحابہ کرام علیہ مردوان کی صحبت میں رہے انہیں تابعین کہا جاتا ہے اور وہ مسلمان جو تابعین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی صحبت میں رہے وہ طبع تابعین کہلاتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد تمام امت سے تابعین افضل اور بہتر ہیں اور ان کے بعد تبا تابعین کا مرتبہ ہے رحمت اللہ تعالی علیہ اجمائین تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے صحابہ کون ہے صحابہ کا مانا کیا ہے صحابی کسے کہتے ہیں افضل صحابی کون ہیں خلیفہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو چند مختصر سی میں نے ابھی تو بہت لمبا چیپٹر ہے اگر ایسے گھنٹوں پورے بہتر ختم نہ ہو تو میں نے کچھ آپ کے سامنے صحابہ کی شان بیان کی اب آگے خلفائے راشدین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کون ہیں اہل بیگ کے بارے میں آتا ہے اب اہل بیگ کے بارے میں سنیے اہل بیگ سے کون مراد ہے اہل باز کے بارے میں بتا دوں آپ کو اب سوال یہ جی رکھتے ہیں ہم کہ اہل بیت کن افراد کو کہا جاتا ہے اہل بیت کن افراد کو کہا جاتا ہے اور ان کے کیا کیا فضائل ہے ٹھیک ہے اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے نفصب اور قرابت کے لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے اہل بیت میں پیرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواد متحرات اور سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمۃ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ سب داخل ہیں اہل بیت سے اللہ تعالی نے رجس و ناپاقی کو دور فرمایا انہیں خود پاک کیا اور جو چیز ان کے مرتبہ کے لائق نہیں ان سے ان کے پروردگار ازدہ وجل نے انہیں محفوظ رکھا اہلِ بیت پردوزخ کی آگ کو حرام کر دیا صدقہ ان پر حرام کیا گیا کیونکہ صدقہ دینے والوں کا محل ہوتا ہے اول گرو جس کی حضور شفی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت ہیں اہل بیت کی محبت فرائض دین سے ہے اور جو شخص ان سے رکھے وہ منافق ہے اہل بیت کی مثال فیدر نو علیہ کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس سے کترایا ہلاک اور برباد ہو گیا اہلِ بیعت اللہ تعالی کی وہ مضبوط رسی ہیں جسے مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے ہمیں تھنے کا ہمیں حکم ملا ہے ایک حدیث پاک کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے ایک کتاب اللہ اور ایک میری آل اسی طرح ایک اور مقام پر اشاد فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو تین حسرتیں سکھاؤں نمبر ایک اپنے نبی کی محبت نمبر دو اہل بیت کی محبت اور نمبر تین قرآن پاک کی کیراعت غرض یہ کہ اہل بیت کے فضائل بے شمار ہیں امر المنین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاع فرمایا جو میری عطرت یعنی اہل بیت اور انصار اور عرب کا حق, نہ حق کا نہ پہچانے کیا فرمایا جو میری عطرت اہل بیت میرے انسار اور عرب کا حق نہ پہچانے وہ تین حال سے خالی نہیں یا تو منافق ہے یا حرامی ہے یا حیزی بچہ ہے کیا سنے مولا نی نقل فرماتے ہیں سب کا کہ جو شخص میری اطرت یعنی میری اہل بیت میرے انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے وہ تین خالص سے خالی نہیں یا تو وہ منافق ہوگا یا وہ حرامی ہوگا یا وہ ہزی بچہ ہوگا استغفر اللہ تجھے اہل بیت کے بارے میں میں نے اگے بتایا اہل بیت شان کیا ہے اب ایک لفظ ہوتا ہے محبت ٹھیک ہے نا اب ایک ہوتا ہے محبت دیکھیں بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک ہوتا ہے محبت ایک ہوتا ہے محبت محبت محبت یہ لفظ محبت نہیں ہے محبت ہے اکثر لوگ ہم نا محبت پڑتے ہیں محبت مین کے اوپر پیش نہیں ہے مین کے اوپر زبر ہے محبت ہے لفظ محبت نہیں ہے محبت ہے اب ایک لفظ ہے محبت ایک لفظ ہے مودت اب ان دونوں کے بہت ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے محبت وہ ہوتی ہے یعنی آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں اپنا محبوب, محبوب بناتے ہیں تو کیا ہوگا اگر وہ شخص فوج ہو جائے یا وہ شخص آپ کو چھوڑ دے یا آپ سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کی جو محبت آپ کے دل کے اندر ہے اس سے آپ نکال لے کے ختم کر دیں گے لیکن جو لفظ ہے مبت کا لفظ ہے مبدت کے اندر بہت فرق ہے مبدت وہ ہوتا ہے کہ جن کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے جس کے بغیر رہنا ہی مشکل ہو جائے اس کی مثال سنیے کہ جس طرح ہے نا مچھلی مچھلی اور پانی کو لے لیجیے آپ چلیے مثال بناتا ہوں آپ کو میں مچھلی اور لے لے پانی کو لے لیں مچھلی پانی کے بغیر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے مچھلی پانی کے اندر ہے سب کچھ ہے مچھلی کو پانی سے نکال لیں تو مچھلی فوراً مر جائے گی اس طرح کی مثال تھی اہل بیت اللہ فرماتا ہے اللہ, فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم سے کسی کا عجر نہیں کرتا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اہل بیت کی مبت کے یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری اہل بیت سے محبت کرو فرمایا میری اہل بیعت سے مبدت کرو مبت وہ ہوتا ہے کہ جس کے بنا رہنا ہی مشکل ہو جائے رہنا ہی مشکل ہو جائے لہذا اللہ فرماتا ہے کہ میں تم اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر طرب نہیں کرتا سوائے اہل بیت کی مبت کے لہذا ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مبت کرنے چاہیے اب ازواج متحرات کا کیا مرتبہ ہے قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس میں اپنا بیان مختصر کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں توجہ سا تو کے ساتھ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیبیاں رضی اللہ تعالی مرتبہ میں سب سے زیادہ ہیں اور ان کا اجر سب سے بڑھ کر ہے دنیا جہان کی عورتوں میں کوئی ان کی ہمسر اور ہم مرتبہ نہیں اگر کسی کو ایک نیکی پر دس گنا ثواب ملے تو انہیں بیس گنا کیونکہ ان کے کی عمل میں دو جہتے ہیں ایک اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی اور اطاعت لہذا انہیں اوروں سے ثواب ملے گا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بار خوف و خشیت کا غلبہ تھا آپ گریا ازاری فرما رہی تھیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رضی اللہ تعالی انہا کیا آپ یہ گمان رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ایک چنگاری کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا بنایا ام مومن رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا فرض عنی فرج اللہ ان کا تم نے میرا غم دور کیا اللہ تمہارا غم دور کرے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم نور مجسم بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند نہ فرمایا تو خود حبیب پاک صاحب للاک کا نور پاک معاذ اللہ محل کفر میں رکھے یا حبیب پاک کا جسم مبارک اجاز تعالی تعالیٰ کو غفار سے بنائے کو کون پسند فرمائے یہ کیوں کہ متوقع ہو یہ عبارت مذکور ہے آلہ حضرت سرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ازواج متحارات قطعی جنتی ہیں انہیں آگ قطعی طور پر نہ چھوے گی اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ پنج تن پاک کن حضرتوں کہا جاتا ہے پنج تن پاک سے کیا مراد ہے پنج تن پاک کون لوگ ہیں پنج تن پاک سے مراد سرکارت مدینہ صلی اللہ حل حاسن رضی اللہ تعالی انہو, بی بی انہو اور حل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو ہیں انہیں حضرات کو تن پاک کہا جاتا ہے آج سوال پتہ ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی فضائل کیا ہے آپ کے فضائل کیا ہیں اللہ، اللہ، اللہ، اللہ. سر حضور سلطان مدینہ راہطقر بسینا صاحب موتر بسینہ بحث نظر سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد با ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے خلافی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ سرکار مدینہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی ہے سبحان اللہ ایک اور پاک سنیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی نے ان پر اور ان کی تمام اولاد کو دوزہ پر حرام فرما دیا ایک اور عزیز پاک کا مفہوم ہے کہ فاطمہ میرا جلد ہے میں انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار اور جو انہیں پسند وہ مجھے پسند اس طرح ایک اور عزیز پاک نے سکاہ فرمایا اے فاطمہ تمہارے غذر سے غزر الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فرمایا مجھے اپنے اہل میں سب سے زیادہ فاطمہ پیاری ہے مجھے میری فاطمہ بہت پیاری بیٹ کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم ایمان والی عورتوں کی سردار ہو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ فضائل بتائے الغر آپ کو بہت فضائل ہیں احادیث اور کتب علماء بہت بھری بڑی ہیں آپ کی فضائل سے یہ میں فضائل بتا رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر, مختصر ہے باقی بہن نے کے بیان کرنا ہے باتیں کرنی ہے اب ایک سوال پتہ ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کیا فضائل ہیں تو آپ کے فضائل سُنیے سرکار مدینہ رحت البسینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمین عظمت نشان ہے کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں کیا فرمایا حسن اور حسین دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں جس نے ان دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی نحوما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی حسن اور حسین جنتی دوانوں کے سردار ہیں جو شخص نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں کے والد اور والدہ حسن سیدہ کائنات اور حسن سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن بے ادب بے گستاخ فرقے کو سنا دے احسن یوں کہا کرتے ہیں سمنی داستان تانے اہل بیت الز اہل بیت خرد و جماعت کے پچھوا ہیں جو ان سے محبت رکھے گا وہ بارگاہ راہی سے مردود اور معلوم گا حضرت اسنانے کریمان رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کے شہیدوں میں سے ہیں ان میں سے کسی کی شہادت کا انکار کرنے والا گمراہ اور بدیر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پہرے پیارے بھائیو صحابہ کرام الحمردان کے فضائل خلفا راشدین کے فضائل اور اہل بیت کے چند میں نے بیان کیے امید ہے کہ آپ بھائیوں کو تسلی ہوگی ہوگی اور آپ کی شان سمجھ آگی ہوگی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا جو ہم نے سیکھا جو ہمارے بھائیوں نے سیکھا اے رم میرے مولا کائنات ہمیں اس پر عمل کی توفیق تھا فرما ہمیں گناہوں سے ہمیں ایسی ایسی باتیں خوب خوب سیکھنے کو اللہ تعالی ہمارا دل گناہوں سے دور کر کے اے میری مولا اپنے دین گزر لگا دے اے میری مولا ہماری بخش فرما ہمیں گناہوں سے پوچھنے کو فرما آمین بجا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ صحابہ وبارک وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبر اخراتہ جی میرے خیال سے بہت بہت ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا آپ نے اور اللہ پاک آپ کے علم عمل میں برکت فرمائے اور ہمارے ابو نمان رضا بھائی آ چکے ہیں واپسی تو میں مائک فری کرتا ہوں جزاک اللہ خراب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آواز میری لکھ میں دستک ہو گیا تو اس بار سے میں گیا تھا دوبارہ روم آنے کے لیے ہینڈ ڈاؤن کیسے کی جاتے ہیں ہینڈ ڈاؤن دوڑ دینے پہ کی جائیں گی سے इसी टॉपिक पर शान सहाबा पर कह रहे हैं सुननी बैली भाई शान सहाबा पर में ही कुछ कहेंगे एक बात बैन करता हूं मैं سورہ طا کی آیت نمبر غالباً پچاس ہے غالباً ایک منٹ میں چیک کروں سورہ طاہا ایک منٹ میں چیک کر کے ہوں اس کی پھر آپ حوالے سے امام قرطبی نے تسکرہ فی حوالۂ و امور آخرہ میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بین کرتا ہوں صحیح انشاءاللہ اللہ سورہ طاہا آیت نمبر ففٹی ہےت نمبر پچپن ہے منہا خلق نقم وفی ہا نوعید حکم اور منہا نخر جکم تارت و نفر. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کرا اسی مٹی کی طرف ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے امام قرطبی رحم اللہ تعالیہ تسکرہ کے حوالے موتا عمر کہتے ہیں کہ انسان جب انسان کی تقریب جس مٹی سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی مٹے کی طرح دوبارہ لگاتا ہے یعنی کہ اس کی تدفین اسی حصے میں ہوتی ہے جس حصے میں جس حصے زمین کے جس حصے سے مٹی اس کا خمیر بنتا ہے مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو اٹھائے گا بروز قیامت اللہ تبار اسی سے اٹھائے گا یہ تمام بحث کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ امام سخابی کے حوالے سے غالبا انہوں نے کہا تھا یا کسی اور کے حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ صلاحت کے جسم اثر کی مٹی اس عائد کے تحت اسی جگہ کی ہے جہاں پر آج نبی کریم علیہ صلاح کا مزار پر انوار ہے اور اللہ تعالی نے شیخین کو کیا فضیلت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی بٹی بھی وہیں سے لی جہاں سے اپنے پیارے حبیب علیہ سلاط وسلام کے جسم اثر کی مٹی لی آخر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں امام قرطبی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے حیدر عیسیٰ علیہ السلام کی جسم اثر کی خمیر کی مٹی بھی وہیں سے لی کیونکہ حیدر عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پر آپ کی جب آپ قرب قیامت میں آپ لوٹیں گے جب آپ دوبارہ آپ کا نزول ہوگا اس کے بعد آپ زندگی گزار کر جواب کی تسلیم کی جائے گی تو نبی کریم اسلام کے پہلو میں ہی آپ کو تسلیم کی جائے گی اور فرماتے ہیں کہ میں امام قرطبی کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مٹی مٹ بھی یہیں سے لی تو شیخین کی یہ فضیلت میں یہ امام قرطبی کا قول اور کی اوال موتا کے حوالے سے میں نے بیان کرا ان کی فضیلت میں ویسے ان کی فضیلتیں انشاءاللہ ہم نے ابھی جو کرامات کا آغاز کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات آج ہم نے سنی تقریباً چار کے قریب چار پانچ قریب انشاءاللہ کل ہم دو اور کرامتیں سنیں گے اور پھر شیخین کی گستا کرنے والے کے انجام اسی طرح ہم اور صحابۂ کرام اللہ عالع علی مجمعین کی کرامات کو ہم ان ملاحظہ فرمائیں گے اس کے پرسوں ہم انشاءاللہ جی اللہ چینج کر دیں پرسوں انشاءاللہ پھر ہم فاروق اعظم اس کے بعد عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر ہم حض علی المطی اللہ تعالیٰ نو اور اسی طرح پھر اور صحابہ کران بہ اللہ تعالی کی کرامات کو ہم سنیں گے جس کتاب میں سے ناگو کرامات کو سناؤں گا کرامات صحابہ شیخ الز حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے المقت مدینہ نے اس کو پبلش کرا ہے علمیہ سے اس کی تخریج ہوئی ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے تقریباً سو صحابہ کرام رضان اللہ تعالی مجمعین کی کرامات اس میں مشتمل اس میں شامل ہیں سو قریب اس میں تقریباً نوے کانوے چورانوے نائنٹی فور کے غریب صحابہ کرام ہیں پھر آخر میں حضرت فاضمہ زارہ دی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے اس کے بعد فیض آشگار اللہ تعالی کی کرامت ہے ام ایمن اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے ام شریق دوسیاہ علی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے حرط ام صاحب رضی اللہ تعالی کی کرامت ہے ہرت زنیرا اللہ کی کرامت تو یہ تقریباً کل ملا کر آخر میں ایک دو تین چار پانچ چھ صحابیات کا تذکرہ ہے کرامات کا باقی نائنٹی فور صحابۂ کران اللہ تعالیٰ علی مجمعین ہے ان کی کرامات ان اللہ ہم آہستہ آہستہ ہم سنیں گے اس سے ہمارے دل میں صحابۂ کران علی مجمعین کی محبت اور زیادہ بڑھے گی مقصد صرف اس کا یہی ہے ان کرامات کا تذکرہ کرنے کا اس کو سننے کا پر تو آپ بھی سکتے ہیں میں بھی اب گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں لیکن سنانے کا مقصد ہے کہ جو بھائی کے وہ تک نہیں پہنچ پاتے اور بعض خاصیاں بھی ہو جاتی ہیں پڑھنے میں تو یہاں پہ بیٹھ کر سنیں گے تو ان شاء اللہ صاحبۂ کرام اللہ تعالیٰ عجیم کی محبت دن پیدا ہوگی ہر کرامات کین میں جس دن جتنی بھی ہم سنیں گے اس کے بعد میں ہم انہی کرامات کے وسیلے سے انہی واقعات کے وسیلے سے انہی روایات کے وسیلے سے اللہ کبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے ان شاء اللہ تجربہ اللہ خیرا سنیے انفی بھائی آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں مجھے اجازت دیجیے کل میری کلاس ہے صبح تو آج کافی لیٹ ہو گیا مسئلہ کا بیان سن رہا تھا اس وجہ سے میں اور بیٹھ گیا آج حضرت کا بھی انتظار تھا حضرت, حضرت بھی نہیں آئے میرے خیال سے شاید طبیعت تو ان کی صحیح نہیں ہے اس وجہ سے وہ نہیں آ پائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ماسٹر طالی صاحب کو اللہ تعالیٰ کو لیتا فرمائے نبی کریم علیہ صلاح السلام کے لعابدہن کے واسطہ امام اللہ عبدین کی بیماری کا واسطہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم بزرگ علامہ صاحب کو اللہ تب تعالیٰ شفاق الرمائے سہجابی عطا فرمائے ان کا سایہ تابیر ہمارے سروں پر قائم رکھے ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکات ادا فرمائے آمین یا اللہ یاربر المین واد رکھیے گا حضرت کو اپنی دعا میں کافی دنوں سے حضرت نے ارادہ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عظیم عطا فرمائے اس ارادے کا اور ان کو اتنی ہمت دے کہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہمیں درس بخاری سے مستفی فرمائے آمین السلام علیکم بہت مزہ آپ کو میں نے ٹائم لیا آپ کے آپ نعمان بھی ابو النان اگر ابھی ہم سلامت اسلام کے دو تین شہر پڑ لیں اس کے بعد ہم دعا کر کے اگر ہم روم کے بس جو اس کا ستم پہ نہیں کرتے ہیں چلتا رہے گا روم بعد میں جو بھائی جانا چاہتے ہیں رات کس چکے ہیں ایک تیس ہو چکے ہیں نا چونتیس ہو ہیں پان کے اندر اگر ابھی کوئی بھائی آئیں نتھ خان وہ آ کے سلام پڑھیں اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں دعا کے بعد اس روم کا سمجھے گا قسم کا کلوز تو نہیں کریں گے یہ کہ ان وہ سلام ہو جائے گا ہم نے بیان کیا ہم نے بیان سنا اس کے بعد صاحب پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں نا اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ کہ روم چلتا رہے گا سارے بیٹھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو یہ نہیں ان تو سنی آپ آ کے اگر دو تین پھر پڑھ لیں سلام کے پھر اس دعا کرتے ہیں ان ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ امیر آل سنت امیر اسلامی حضرت مولانا محمد الیاسار کا لکھا ہوا سلام عز پیش کرنے ساتھ حاصل کروں گا جے حرم تاج حرم اے شہر شاہ تم پہ ہر دم کروڑو درودو تاج در حرم اے شہ شاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود دو سلام ہو نگاہ ہے کرم ہم پہ سان دی تم ہر دم کر درو سلام <تصفح> کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں پسنا جاؤ مت میں مولا کہیں اے شفی اے او مم اے شفی اے او تمہیں تم, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اور دور رہے ندم ٹو کہیں دور رہے کہ ندم توٹ جا کہیں کاش تبا میں می راہ ہے مبی کاش میں میں می رے ماہب دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اور تیرے عشق سے مامور سینہ رہے آقا تیرے عشق سے مامور سینار لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس مہدی دین وان بس مہدی وان جاؤں سان دی تم پہ ہر دم کروڑو درودو سلام اور کاش محش میں جب وہ کی آمد ہوئے کاش محش میں جب وہ کی آمد ہوئے بے چین سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خود مات کے قدسی کہیں ہاں رضا مست فا جان رحمت پلاخو سلام ہوتا فا جانت پلاخو سلام شمع بز میں ہدایت پلاخو سلام اور اب بلالو مدینے میں مدین کو اب بلا مدینے نے میں تار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گکو اپنے مو میں رکھ لو گناہ کو کوئی اس کے سوا آر ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑو درو سلام امین الحمد لله بالعالمين والصلاه والسلام على سيدنا يارسليم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم جل الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا, يا, يا, يا رحمن الرحيم یا رحمن رحیمین یا رحمن رحیمین یا ول جلال و اکرام یا ول جلال و اکرام یا ول جلال و اکرام اے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازنے والے اے سب سے بڑھ کر کریم میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنانے والے مولا اے ہمارے غوث اعظم کو غوثیت کا تاج اطا فرمانے والے رب اے بے قصوں کی بےکسی کو دور کرنے والے اے تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کرنے والے اے سب سے بڑھ کر کریم اے سب سے بڑھ کر رحیم اے اللہ عز و جل ہم نے اپنے گناہوں سے لکھڑے ہوئے گندے گندے کالے, کالے ہاتھ تیری پاک و بلند بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں مولا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے مولا نامل پر نظر ڈالتے ہیں تو کہیں پر تو راتوں کو چھپ چھپ کر گناہ کرنا لکھا ہے مولا کہیں پر کسی کا دل دکھانا لکھا ہے یا اللہ اجزل کہیں پر تو کسی کی غیبت کرنا لکھا ہے مولا مولا ہم تجھے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و علی و صحب وبارک وسلم کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان بہے ہوئے آنسو کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا تو ہماری بخفرت فرما ہماری بخش فرما ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا مولا ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا یا مالک مولا عز و کیا مالی کو وجل گناہوں کے سبب اگر ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی مولا گناہوں کے سبب اگر ہماری روح کو سختی کے ساتھ قبض کیا گیا مولا گناہوں کے سبب اگر ہماری قبر نے ہماری پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں پیوست کر دی مولا اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑا تو ہم کیا کریں گے یا مالک و مولا ہمارا کمزور اور ناتما جسم تیرا عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتا مولا ہم تجھ سے تیرے عذاب کی پناہ چاہتے ہیں یا مالک و مولا ہم تجھ سے تیرے پناہ تیرے عذاب کی پناہ چاہتے ہیں مولا ہماری بخشش فرما دے یا مالک و مولا ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرما دے مولا ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے یا مالک و مولا وجل آج آج ہم اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں مولا ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں یہ ہماری کو وجل یقینا یہ تیرا پیغام ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم موت کی تیاری کر لیں مگر مولا ہم موت کی تیاری نہیں کرتے مولا ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک الموت علیہ علی سلاد السلام ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئیں گے آ اس وقت ہم نے یا مالی کو مولا اس وقت ہم نے نہ جانے قبر کی تیاری کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی یا مالک و مولا اگر مالک گل محدود علی سلاد ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئے اور سختی کے ساتھ ہماری روح کو قبض کیا مولا ہم حدیث شریف میں پڑتے ہیں یہاں مالکو مولا کے موت کے جھٹکے اتنے شدید تر ہوتے ہیں یہاں مالکو مولا بعض روایات میں تو آتا ہے کہ ایک کانڈے دار جھاڑی کے اندر کوئی کپڑا اگر لگا دیا جائے اور اس کے بعد اس کو کھینچا جائے تو جس طریقے سے اٹک کٹک کر وہ کپڑا نکلتا ہے مولہ اسی طرح گناہگار گار کی روح قبض کی جاتی ہے یا مالکو مالک و مولا ملک الموتا علیہ اسلام تشریف لے آئیں گے ہماری روح قبض ہو جائے گی یا مالکو مولا غزال غسل دینے کے لیے آ جائے گا ہماری میت کو غسل دیا جا رہا ہوگا ہمارا کفن تیار ہو چکا ہوگا مولا ہمیں کفن پہنایا جا چکا ہوگا یا مالک مولا ہمارے رشتے داروں احباب ہماری موت پر رو رہے ہوں گے مولا ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے مگر اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے یا مالک و مولا ہم چیخو پکار کر رہے ہوں گے اپنے رشتہ داروں احباب کو مگر مولا مولا وہ ہماری بات نہیں سن پائیں گے یا مالک و مولا یا مالک کو بولا جلدی پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے رشتے و اپنے کنٹھے پر ہمیں لاد کر اندھیری قبر کی طرف چل پڑیں گے مولا اندھیری قبر کی طرف چل پڑیں گے یا مالک کو روایات میں آتا ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور چیخو پکار کرتا ہے کیا میرے رشتے مجھے کہاں لے جا رہے ہو میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا مولا وہ اندھیری خبر کچھ کے بارے میں حضرت عثمان غریب رضی اللہ کا اعلیٰ تذکرہ سنتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی مولا ایسی خبر میں ایسی اندھیری خبر میں میرے ہمارے رشتے دار اپنے کنٹھوں پر لاد کر چل پڑیں گے آہ مولا انتظار کا وقت ختم ہو جائے گا ہمیں قبر میں دیکھتے ہی دیکھتے اتار دیا جائے گا مولا ہم اس وقت بھی چیخو پکار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا مگر مولا تیرے اذن سے ہماری آواز کوئی نہیں سن پائے گا ہماری کو مولا دیکھتے ہی دیکھ دیکھتے ہماری قبر کو بند کر دیا جائے گا ہم پر مٹی ڈال دی جائے گی مولا آخری اینٹ بھی رکھ دی جائے گی پھر منکن نکیر آ جائیں گے کیا مالک و مولا روایات میں آتا ہے کہ مردہ اپنے رشتہ داروں کے جانے کی قدموں کی چاپ کی آواز بھی سنتا ہے کیا مالکو مولا انتہائی شکلوں والے انتہائی شکلوں والے منکر نکیر اپنے لمبے لمبے دانت لیے لمبے لمبے لیے لیے یا مالکو مولا سے آگ بہ رہی ہوگی یا مالک مولا بولا اجزا ہم سے سوالات کریں گے یا مالک مولا بولا وجل ہم ان کی وحشت سے تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے اندھیرے سے تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کی وحشت اور تنگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں مولا تیرا محبوب ہم گراہ کی بخشیش کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتا رہا مولا تجے ان پیارے آکاڑی سلاد السلام کی دہوں کا واسطہ یا مالی کو مولا ان بہے ہوئے آنسو کا واسطہ جو ہمارے لیے آکاڑی سلاط السلام بہاتے تھے یا مالک مولا ہم سے اتنی محبت کرتے تھے ایسے رحیم آقا ایسے کریم آقا کہ فاطمہ تعالیٰ کے پاس علی مضوان حاضر ہوتے ہیں کرتے ہیں امی جان آج بابا جان آج نانا جان نے کسی چیز کو ذبح کیا ہے کوئی قربانی کی ہے جس کا گوشت ہمیں نہیں دیا فاطمۃ تعالیٰ اکاڑی سرت السلام کی بارگاہ میں جاتی ہیں عرض کرتی ہیں بابا جان صلی اللہ علیہ حسن کریمین علی مریدوار شکایت لے کر آئے ہیں عرض کرتے ہیں کہ آج ہمارے نانا جان نے کسی چیز کو قربان کیا ہے اس کا گوشت ہمیں نہیں دیا تو آکال علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے کیا دیکھا تو عرض کرتی ہیں اے بابا جان انہوں نے انہوں نے دروازے پر بہت زیادہ خون پڑا ہوا دیکھا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خون کسی کسی بیل کا کسی بکرے کا یا کسی بھیڑ کا نہیں ہے بلکہ یہ خون تیرے بابا جان کے قدموں کا ہے مجھے آج اپنی گناہ امت یاد آئی میں ننگے پیر اللہ تبارہ تعالیٰ سے اپنی گناہ امت کی بخشش کے لیے نکل پڑا نہ میں نے خاردار جھاڑیاں دیکھی نہ میں نے نہ میں نے خاردار جھاڑیاں دیکھی اور نہ میں نے نوکیل پتھر دیکھے بلکہ اپنی امت کے لیے اپنی امت کے غم میں آسلط والے ہیں اپنی امت کے غم میں اللہ تبارا تعالیٰ سے بخشش کے لیے نکل گیا مولا تجھے ان بہرات رات کو اٹھ اٹھ کر بہے ہوئے ہنسو کا واسطہ ہماری مغفرت فرما ہماری بخشش فرما مولا ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا مولا ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض مت ہونا یا ہماری عزل یا مالک کو مولا ہمیں قبر میں آسانی پیدا فرما یا مالک کو مولا قبر کے سوالات میں آسانی پیدا فرما یا مالک کو مولا قبر میں اپنے محبوب بندوں کی امداد عطا فرما یا مالک کو مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے ہماری قبروں کو منور فرما یا مالک کو مولا ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا مالک کو مولا تیرا اذاب سے کی طاقت نہیں ہے مولا ہم تیرے اعزاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں مولا ہمیں اپنے اعزاب سے نجات نجاتتا فرم یا مالک و مولا یا مالک و مولا عزا جل کل بروز قیامت جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے سورج سوانے پر آ کر آگ برسا رہا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی نفسا نفسی کا عالم ہوگا داخل جنت ہونے سے روک دیا جائے گا یا مالک و مولا ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا اولاد اپنے ماں باپ سے کترائے گی یا مالک و مولا عزل ایسے نفسا نفسی کے عالم میں مولا کریم اللہ ہمارا کیا حال ہوگا یا مالک و مولا گناہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنے تک کوئی ناف تک تو کوئی مولا کریم عز و جل پسینوں میں ڈپ کیا کھا رہا ہوگا یا مالک و مولا بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی مولا ایسا وحشت ناک دن ہم نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا مولا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا یا مالک مولا ایسی وحشت ناک گرمی ہوگی یا مالی و مولا ہم تو سے دعا کرتے ہیں یا مالی و مولا ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ وسلم کی دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤ فرمانا یا مالی و مولا ہمیں عرش کا سایہ عطا فرمانا یا مالی و مولا ہمیں نام امال سیدھے ہاتھ میں آتا فرمانا یا مالک مولا پل سی رات پر لوگ کٹ کٹ کر جنم کی آگ میں گر رہے ہوگی مولا پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا واسی آکا علیہ اللہۃ السلام پر مصطفیٰ جان رحمت پل حق و سلام بز میں ہدایت سلام پڑھتے پڑھتے بجلی کسی تیزی کی طرح پل سے پر پار کروا دینا مولا مزان عمل پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا ہوا درود و سلام ہمیں عطا فرمانا یا مالک و مولا وجل آکاڑی سلاۃ السلام کے ہاتھوں سے پیاس کے عالم میں آب کے جام بھر بھر کر پینا نصیب فرمانا یا مالک و مولا وجل پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی و صحبی وبارک کی عظمت و شان کا واسطہ یا مالک و مولا وجل آکاڑی سلاۃ السلام سلام کی عظمت و شان کا واسطہ کہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ترج قبولیت عطا فرما یا مالی کو مولاجل ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پاکستان میں یا مالک مولا سیلاب کی وجہ سے وفات پا گئے یا بے گھر ہو گئے مولا کریم وفات شدہ جو لوگ ہیں مولا ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما یا مالک مولا آج کس محفل کا اس سال ثواب ہم ان کو کرتے ہیں مولائے کریم اس کا سوال سوا پورا پورا ان کو پہنچا یا مالک مولا وجل یا مالی کو عز جو عزلے گھر ہیں یا مالک و مولا ان کو گھر عطا فرما یا مالک و مولا عزل جو, جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملا عجلہ نافع عطا فرما خصوصا بالخصوص ہمارے علامہ سر شیخ الحدیث صاحب علامہ شیف قادری صاحب دامد برکات بیمار ہے مولان کریم عز و ان کو صحت کاملہ عملہ عجل نافیہ عطا فرما یا مالک مولانا عائضہ وجل جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سوال اولادن رینا عطا فرما یا مالک مولانا عائض وجل جو نافرمان فرمان اولاد کی وجہ سے بیدار ہیں ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما پردار بنا اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنا یا مالک مولانا عائض بار بار حج بیت اللہ نصیف فرما یا مالک مولا کا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا نصیف فرما یا مالک مولانا حجر اسود کے بو سے نصیف فرما یا مالک مولانا عائد ملتظم سے لپٹ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توحفی قطع فرما حدیم پاک میں مزاح رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر نوافل پڑنے کی توفیق عطا فرما یا مالک مولا کابت اللہ شریف کو تکتے رہنے کی توفیق عطا فرما خلاف کعبہ سے لپٹ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما صفا و مروہ کرنا نصیب فرما آب زمزم شریف پینا نصیب فرما یا مالک و مولانا وجل مینا کی حاضری نصیب فرما آئرفاد کی حاضری نصیب فرما کی حاضری نصیب فرما یا مالک مولا عز وجل یا مالک و مولا وجل وہاں کے مزارات کی حاضری نصیف فرما وہاں کے زیارات کی حاضری نصیف فرما وہاں کے تبرکات کی حاضری نصیف فرما یا مالک مولا اس کے بعد پیارا کا علی صلاحت سلام کے پیارے اور میٹھے میٹھے مدینے کی بات اور حاضری نصیف فرما مسجد نبی شریف میں سجدوں کی لذتیں عطا فرما یا مالک مولا عز وجل ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا مالک مولا عزدہ وجل گنبد خزرا کو دیکھنے کی توفیق فرما یا شام بل آخر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود و السلام پڑھتے پڑھتے آکاڑی سلام کی باہر میں ایمان پر شہادت کی موت عطا فرما جنت میں متفن اور جنت الفردوس میں یار آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا مالک مولا گناہوں سے نفرت ادا فرما نیکیوں سے محبت ادا فرما مولا کریم مرتے دم تک ہمیں اہل سنت و جماعت پہ حاضری نسیف فرما یا مالک اٹھا تو پیسہ دکھا تو چہرہ السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ ماشاء اللہ پیارے انداز میں ہمارے بھائی فرما رہے تھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بہت طرح اپنے ماشاءاللہ پیارا انداز میں اپنے دبا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر عمل کے اندر برکتیں برکت فرمائے اور آپ کے سب کی ہماری بخشش فرمائے تو پیارے پہرے بھائیوں رمضان کی آمد آمد ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ جس مہینے کے اندر نفل کا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اس مہینے کے فضائل کثیر فضائل ہیں بات بتایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ چالیس ہزار گناہ کو اللہ تعالی روزانہ اس رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے اس رات کی, اس رمضان کی بہت, وعیدی ہیں وہ بہت فضائل ہیں لیکن اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اس رات کے بے شمار فضائل ہیں بہت عظیم رات ہے یہ تو کوشش کریں اس مہینے کے آخری سے کا احتکاف لازمی کریں آپ تمام بھائی نا جہاں جہاں آپ کے علاقے کے اندر احتکاف ہو مسجد میں ہو اپنے محلے کی مسجد میں کریں آپ احتکاف لازمی کریں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے آئے یہاں ہم نے سیکھا تو اللہ تعالیٰ سب پر عمل کی عطا فرمائے اشتہار کیا کیا یار یہ باتیں کریں پوچھا اتنا باتیں نا جی جی تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے آج الحمد بہت پہلی دعا نے کی ماشاءاللہ اللہ ہمارے اچھا ماشاءاللہ قبول فرمائے تو کوشش کریں اس مہینے کے اندر آپ کو اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے آج سوال ہوتا ہے کہ شیطان تو قید ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں وجہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ گیارہ مہینے پورے گناہ کر کر کے گناہ کر کر کے ہمارا نفس ہمارا جو نفس عادی ہو جاتا ہے گناہ کرنے کا اس لیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نفس ہمارا گیارہ مہینے لگتا ہے جو گناہ کرتا ہے اس کا عادی ہوتا ہے اس لیے اس مہینے بھی گناہ ہو جاتے ہیں لہذا پہرے بھائیو اپنے نفس کو سزا دیجئے اور کوشش کریں کہ جہاں ہو سکے جب بھی ہو سکے نیک امال کیجئے کیونکہ یہی نیک امال آپ کام آئیں گے کل ان اللہ تعالیٰ میں آؤں گا تو کل ان شاء اللہ میں نے آرام کرنا ہے میں صبح کلاس پڑھانی ہے میں آج کل آپ کی دعاؤں سے الحمد للہ بخاری شروع پڑھاتا ہوں آج کل جامعہ کے اندر تو میں نے کل کلاس پڑھانی ہے میں نے تیاری بھی کرنی ہے اس کے بھی میں نے تھوڑا دیکھنا ہے میں نے صاف دیکھنا ہے تو آپ سب بھائی مجھے اجازت دیں کل انشاء اللہ تعالی کہ میں آپ کو قبر کے احوال اور برزخ کے احوال مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد انسان سے کیا سوال پوچھے جاتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ شاء اللہ میں تفصیلی آپ سے گفتگو کروں گا عالم برزخ کے بارے میں انشاءاللہ اللہ آپ کو بتاؤں گا جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں انشاءاللہ گل باتیں ہوں گی دیکھیں کہ پہرے پہرے بھائیوں ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے میں آپ سے آج ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں صاف بات کرتا ہوں اور بہت ہی خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ہم اتنا ٹائم یہاں آ بیٹھتے ہیں ہم کئی گھنٹوں آ یہاں بیٹھتے ہیں لیکن ہم پھر بھی یہاں بیٹھنے کے باوجود ہم کچھ سیکھ نہ سکیں یہاں سے جانے کے بعد ہم کچھ لے نہ سکیں تو ہمارا آنے کا فائدہ نہیں سمجھے کہ ہم نے جتنا وقت ہے سارا فضول برباد کر دیا دیکھیں کہ یہاں آنے سے اگر ہم بحث کرتے رہیں گے فضول باتیں کرتے رہیں گے تو اس سے ہم فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ہاں اگر اچھا عالم ہے اس کی آپ بات سنیں اور جو مین مقصد آنے کا یہ رکھیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں اسلاح کی کوشش کرنی ہے اصلاح کرنے کی نیت سے آئے آپ کچھ سیکھنے کی نیت سے آئے علم دینی سیکھنے کی نیت سے آپ آئے یہاں اسلحہ آپ. اپنی آگے یہاں آپ یہاں آئیں آپ اگر ہم ہوں تو ہمیں آگے بولے آپ کہ آپ موجود ہیں ہمیں کچھ سکھائیں ہمیں کچھ مسائل سکھائیں نمازوں کے بارے میں غسل کے بارے میں فرائض کے بارے میں واجبات کے بارے میں جتنے ہمارے مسائل بنتے ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھیں آپ ہم سے سوال کریں ہم آپ آئیں مائک پر آ کے سوال کریں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ شاء کی عقائد گیلا سے آپ پوچھیں اس کے بارے میں جواب دیں گے پھر یہ جو سوال کل کریں گے انشاءاللہ ابھی میں تھوڑا بس میں نے تیاری کرنی میں آخری بات کرنا جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ شاء کل سے انشاءاللہ ہم یہ شروع کرتے ہیں سلسلہ تو پہلے پہلے بھائی کوشش کریں تو کچھ سیکھیں آ کے یہاں نا آپ یہاں آ کے کچھ سیکھیں وعلیکم السلام علی بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ روم کے اندر تو بھائی میرے حقیق میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامہ تا فرمائے کوشش کروں گا اگر رمضان شریف میں اگر میں مجھے ٹائم ملا تو روزانہ انشاءاللہ ہم یہاں انشاءاللہ کوئی کورس کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ شریف کورس کے نام سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں بیلس کے اندر رمضان شریف کے اندر اس کہ انشاءاللہ روزانہ ہم ایک ٹائم فکس کریں گے اس ٹائم پر روزانہ ان ہم دو تین پیڑ لوگ ہیں ہمارے اس میں تو اس میں آپ کو ان پڑھاؤں گا آپ کا عقائد کے حوالے سے فکی مسائل کے حوالے سے اور باقی جو ہمارے مسائل ہیں اس کے والے سے روزے کے بارے میں روزہ کن چیز ٹوٹتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ترازی کے بارے میں احتکاف کے بارے میں روزانہ مسائل بیان کریں گے اگر دعا کریں اللہ تعالیٰ استغامتمائے جی میں داء کا الحمد للہ امیر علیہ سمت کا میں مرید الحمد للہ اور پنڈی جامع الدین میں پڑھاتا ہوں تو دعا فرمایا کریں میرے لیے آپ سارے سلائی بھائی اور کوشش کریں میری تمام بھائی سے میری یہی عرض ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں ہم سندوں کے پیکر بن جائیں ہم مبلغ بن جائیں ہم نات بن جائیں ہم عالم بعمل بن جائیں ہم اچھے مفتی بن جائیں تو دعوت اسلامی کا مدی ماحول آپ کے سامنے ہے جی جی میں چشتی ہوں گولڈی سے بیٹھ ہوں اور میری اس وقت میں طالب ہوں الحمد للہ میں نے الحمد للہ مفتی کورس میں نے دفتر کے میں نے کراچی دینے میں کیا الحمد اور ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہوں میں نے ایم بی بی ایس میں نے کیا میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہوں میں تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی علم دین کام آئے گا علم دیکھا علم انسان کو بچاتا ہے علم دیکھیں آپ نے مجھے ابھی پی ایم کیا کہ سنا ہے آپ قوالی کو منع کرتے ہیں میں نے کب قوڑی منع کی ہے مجھے بتا سکتا ہے مجھے میں نے کب کیا کہ قوالی سننا جائز نہیں ہے میں نے کب منع کیا ہے میں نے قوالی کے ساتھ جو ڈھول دمکے ہوتے ہیں میں نے ان کو منع کیا کہ وہ جائز نہیں ہے بجانا قوالی جائز ہے قوالی پڑھے آپ قوالی کا انکار نہیں کر میں جی میں طالب ہوں سب کا الحمدللہ للہ طالب ہوں میں تو یہ مدنی ماحول آپ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماحول کے اندر وابستہ ہوں مدنی چینل دیکھتا رہیں آپ ان اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ ان اللہ آپ کی زندگی میں ان اللہ مدنی نکلا بھرپا ہو جائے گا ان اللہ تو وہ جائز نہیں ہے جو قوالی کے ساتھ ساز ہو میوزک ہو اور ساز اگر کوئی ٹی وی مانتے مانتے ہیں لیکن اگر دیکھے نا اس میں لڑکیاں آتی ہیں ٹھیک ہے نہ عورتیں آتی ہیں ماض اللہ کیا آپ اسے جائز قرار دیں گے نہیں میں تو مانتے یہ چیز کو نہیں ہوں اب جب آپ دیکھیں نا ہمارا مدنی چینل ہے مدنی چینل کوئی بھائی بھی اس چینل پر اطلاع کر کے دکھا دے میں اسے مان جاؤں گا مدنی چینل کے اندر نہ عورت ہے نہ ساز ہے نہ گانا ہے نہ باجا ہے نہ کوئی سا بے عدا وقفہ نہ اشتہار ہے کوئی ہے کہ مجھے بتا دیں اگر کی مدنی چینل کے اندر بتا دیں مجھے آپ یقین کہ مدنی چینل کو دیکھنا عبادت ہے میرا مشورہ ہے آپ کو میں بتا دوں کہ مدنی چینل کو دیکھنا عبادت ہے بہت بڑا سوال ہے مدری چینل دیکھنا صحیح بات ہے یہ ایسا چینل ہے اب کیو ٹی وی ہے کیو ٹی وی کے اندر عورتیں آ رہی ہیں معذ اللہ گندی تصویریں آ رہی ہیں ماض اللہ یہ چینل دیکھنا جائز نہیں ہے میں اس چیز کو نہیں مانتا اس چیز کو میں اسی طرح قوالی ہے قوالی اگر آپ کوالی کے ساتھ اگر آپ ڈھول مکے لگاتے تو یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا بدت کو دیکھنا بھی عبادت ہے کیا کیا بدت ہے بجان تعریف کیا بدعت یہ بتائیں مجھے آپ تو تم لوگ یہ مسجدوں میں مینار بناتے ہو مسجدوں کے اوپر مینار بناتے ہو یہ بدعت نہیں ہے یہ کیوں دیکھتے ہیں میناروں کا جا کے بتائے مجھے آج مسجدوں میں جو اہلیہ لوگ, لوگ مینار بناتے ہیں بڑے بڑے مینار بناتے ہیں یہ بدت نہیں ہے یہ بتایا مجھے نیا کام ہے نا دین میں کیا سرکار نے کام کیا نے مینار بنائے مسجدوں کے اندر بتایا مجھے تم لوگ یہ بناتے ہو یہ بدعت نہیں ہے تم نے کیوں دیکھ لیا بتاؤ مجھے تم دین میں سواب کی نیت سے کسی نے کام بدت کہتے ہیں ہاں بدعت حسنا ٹھیک ہے وہ دیکھنا سواب ہے اس کی لیکن آپ لوگ بدت کی آپ لوگ تو نہیں چلو آپ سننی ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ دوسری کو بتا دو آپ ہیں میں بتاتے ہوں بدعت کیسے کہتے ہیں تریف کیا سارا بتاؤں گا آپ کو میں صحیح بات ہے آج یار یہ ہم پر یہ پتلے لگاتے ہیں شیر کے بدت کے شیر کے بدت کے ان لوگوں کو قسم خدا کے تعریف پتہ نہیں بیدت ہوتی صحیح بات ہے صحیح بات ہے بدل لگائی رکھتے ہیں سرکار نے خود فرمایا کہ وہ ایسا کام جو میری مست میں شروع ہو جسے لوگ پسند کریں اور خلاف اشارہ نہ ہو وہ بدتنا سواب ہے کرنے سے اب جار کیا آپ کہیں یار کیا آپ نے ایک سوال میں تلاف ہو گیا انشاءاللہ شاء سے کہاں سے شروعات ہوئی سمجھانی کہ ہو دور میں یا دونوں لندی نہیں تھے اب یہ لوگ انگریزوں کے فیل آ ہیں کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار یار کی بات کریں یار ان کی بات کرنا فضول ہے اپنی یقینا میرا مشورہ ہے تمام بھائیوں سے یار جتنی ان کی باتیں آپ نے کرنی ہے نا اتنا آپ یقین پر کوئی عقائد کی بات سیکھ لیں مشورہ آپ کا دیکھیں یہ پیٹرک کیا لکھا ہوا ہے ایک بات سنیں میری آپ اور سے نا تمام بھائی میری بات سن میں آپ کو بہت ہی خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بہت خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ شہری مسائل کے شہری مسائل کے اندر ہم کسی بھی عالم کو کسی بھی مفتی کو حجر نہیں بنا سکتے بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ تمام کتابوں کے اندر فتویٰ موجود ہے کہ شہری مسائل کے اندر ہم کسی بھی عالم کو کسی مفتی کو ہم حجر نہیں بنا سکتے اگر میں اگر مفتی ہوں نا اگر میں حرام کرتا جی کہ کام کرتا ہوں تو آپ یہی کہ سُنا آرام کام کرتا ہے میں بھی حرام کام کروں گا نہیں جائز نہیں بتاؤں گا بات میں مسئلہ میں نے سنا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے وہ کرنے جا رہا ہوں کہ شہری مسائل کے اندر کسی بھی عالم کو ہم حجرت نہیں بنا سکتے اگر امام شاہ نوانی صاحب اگر ہاتھ میں بھی ہاتھ میں بنانا اگر ایک عالم ہے وہ حرام کھا رہا ہے تو ہم بھی حرام کھائیں گے پھر یہ شرح نے آخذ کر دیے مسائل جس شرح نے مسائل بتا دیے اس پر ہمارا عمل کرنا واجب ہے اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلان کرتا ہیں میں بھی کروں گا صحیح ہے شہری مسائل کے اندر کسی کو مجدگی بنا سکتے ہیں ہم کیا کیا بتائیں ہم کو صحیح بات ہے یار امام کعبہ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نجبی ہے وہ وہابی ہے اس کے عقائد برے ہیں اور ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے نہیں سب تاج ہے ہم میں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ شاہ احمد صاحب ہمارے ساتھ تاج نہیں ہے میں نے کب کہا تاج نہیں ہے میں نے اگر مسئلہ بیان کیا کہ شہری مسائل کے اندر کسی کو بجت نہیں بنا سکتے اگر آپ ایم ایم اے کے لیڈر تھے ٹھیک تھے آپ سے ہم مانتے اپ کو اگر آپ ہاتھ ملایا ہم بھی ہاتھ کر دیں یار ہم بھی گلے ملنا شروع کر دیں ان سے وہ ان ذاتی ٹھیک ہے. وہ ان کی مجبوری تھی وہ سیٹ پہ تھے وہ ملتے تھے ٹھیک ہے. بھائی دیوبندیوں کی عوام تو سننی ہے نا ہے یہ کب سننی ہے بابی ہیں یار گفتاخ ہے یہ نہیں گالی گالی چھوڑیں یار گالی نہ دیں اور میں یقین ایسی سی باتیں اگر بتاؤں ان کے بارے میں آسان سے پاگل ہو جائیں گے آپ سے یہ باتیں میں نے کل صرف ایک مسئلہ میں نے بیان کیا ان کا ایک مسئلہ کل کل جس نے سنا ہوگا وہاں وجود ہو کسی سنا ہو کسی نہیں ہو میں نے کل بات میں صرف ایک میں نے وہ مسئلہ بیان کیا وہ ہوا خارج کرنے والا نا ان کا جو مسئلہ ہے بدبو والا میں مزید مسئلہ میں نے چاہتا ہے ان کی باتیں کروں گندے قائد ہے گندے کیتے ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں ان کی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اچھی اصلاح کریں آپ خود اچھے بنیں آپ خود علم سیکھیں آپ ٹھیک ہے خود علم سیکھے آپ تو ابھی مجھے جانے سے میں نے ابھی جانا ہے بہت لیٹ ہو چکا ہوں میں نے صبح کلاس پرانی ہے میں نے تیاری کرنی ہے بہت دیر ہو چکی ہے اگر کسی بھائی نے یہ جو بھائی سوال کرے وہ گلی ہے ڈاٹر اسرار احمد کے مطابق ڈاکٹر سرد خود گند ہی بڑا بہت بڑا کیا یار سنی بھیا مجھے گال ہی آپ کو دیتے وجہ کیا یار صحیح بات ہے یہ چیز سنی طریقے بیٹھے ہیں مجھے سمجھ نہیں صحیح بات ہے یار جو بھی آتا ہے گلی نکالتے ہیں ان کو وجہ کیا ہے اس کی ہمیں کسی نے گروی آئی پی ایم کے اندر یار کیا یار کیا کروں یار یہ مجھے بول رہے ہیں بس آپ صحیح ہو باقی باقی سارے لن خوش جناب آپ کون ہو آپ سنیے کون ہو آتا مجھے بتاتا ہوں آپ کو آپ سن ہو آپ سنی ہو یا بھابھی ہو کیا ہو آپ ٹھیک ہے ان کو مان یار میں نے کب کہا سننے بھی ہیں میں نے کہا میں نے ان کی بات نہیں کی اب سننی برلی تو آپ یہ کہ بابری صاحب لانتی بڑے سوسی بات ہے میں نے کہا کہ قدری صاحب یار اب کیا میں نے کیا گا پھرایا سب گوائے میں نے کیا بولا گماں پھرا کر یار میں یقین میں نے میں نے بُندیا بک کی بات کی میں نے کسی دلپتی کی بات میں نے نام تک نہیں لیا اس کا بس ہی آپ خام ہوا مجھ مجھے بول لگا رہے ہیں آپ یار اچھی بات نہیں دیکھ رہے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بس یار میرا مشورہ میری بات سنیں اور سے آخری بات کرتا ہوں میں اگر آپ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں تو آلہ حضور دامد تھام لیں بس آپ جس شخص نے اعلیٰ حضرت دمن تھام لیا نا وہ شخص کامیاب ہو گیا بس بات ختم جو اعلی حضرت نے فرما دیا لکھ دیا جو کہہ دیا اس پر عمل کریں بس ان کو دمن تھام لیں آپ اپنا آئیڈیل اپنا پیشوا اعلیٰ حضرت بنا لیں آپ آپ کی زندگی بن جائے گی صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا باقی میں کچھ نہیں کہتا کسی کے بارے میں بس میں نہیں بولتا بس ٹھیک ہے نا مجھے اب اجازت ہے میں نے جانا ہے تو ان کل ہوگی ملاقات کل آ کے بات ہوگی مجھے بہت دیر ہو چکی ہے میں نے کیسے آپ بڑی خصول بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے سب کو تو سنی سے تو خارج کر دیا ہم کو سنیوں کے کسی غلاموں کے کانوں میں ڈال دیں میں نے کب خرابی کسی گھر کیا ہو گیا آپ کو مدینہ واہ یہ آئی ایس ایس یہ بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے اگر لگتا ہے نا سوال کرتے پوچھ رہے مجھے بات نا کل جو بھائی تھے وہ انہوں نے بارہ سن لے وہ سناتا ہوں آپ کو میں وہ بھی لوگ ہے نا جو حدیث لوگ جی اب یہ ان کے اندر یہ فکی مسئلہ موجود ہے ان کے اندر یہ فکی مسئلہ موجود ہے اکثر ان لوگوں کی مسجد سے بدبو آتی ہے نا آپ جب بھی وافیوں کی مسجد جائے گا نا وافیو کی میں تو آپ کو اتنی بدبو آئے گی اتنی بدبو آئے گی کہ آپ لوگ بھاگ جائیں گے آپ آگے بیٹھنا مشہور ہوگا آپ اس کی وجہ کیا بدبو آتی کیوں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ جی, ہے میں نے کل بات بیان کی دوبارہ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ جی ہے کہ جب بھی یہ بھابھی لوگ نا ان کے دو فکی مسائل کے اندر نا ہوا خارج ہونے کے دو ان کے اندر جہیں ہیں اگر آپ نے ہوا خارج کی اپنے گز مارا اگر آپ نے پد مارا اگر آپ نے اگر اس کی آواز آئی آواز سے آپ نے پد چھوڑی تو مطلب وضو ٹوٹ گیا آپ کا اگر آپ نے پت ماری آواز نہیں آئی وضو نہیں ٹوٹا آپ کا یہ بھابھیوں کو فکی مسئلہ ہے جس پر بھابھی عمل کرتے ہیں ان وابیوں کی اگر آواز خارج ہو آواز کے ساتھ وزٹ ٹوٹتا ہے ان کا اگر آواز خارج نہ ہو تو وزٹ ٹوٹتا ہی نہیں ہے اسی لیے ان کی مسجدوں سے اتنی بدبو آتی ہے اتنی بدبو آتی ہے یقینی مانے کہ میں بس کیا آگے بتاؤں گا صحیح یہ چھوڑا سا میں نے سکی مسئلہ ایسی بہت باتیں ہیں ان کے اندر یہی جی بات ہے جب کسی امام کو نہیں مانو گے آپ کسی کی مقلد نہیں مانو گے تو یہ حال کرو گے آپ یہ وابی لوگ ہیں کسی امام کو نہیں مانتے غیر مقلط ہے یہ لوگ کسی امام کو نہیں مانتے کہتے ہیں بس صرف اللہ صرف اللہ کسی کو نہیں بناو گے کسی کو امام نہیں بناو گے کسی کے پیچھے نہیں چلو گے تو یہ یاد ہوگا تمہارا ٹھیک ہے میں ابھی مائک چھوڑتا ہوں آپ کو ابھی میں جائزہ چاہتا ہوں چلو کل آپ سے ٹھیک دس بجے ملاقات ہوگی تو دونوں کی دعا کیجئے گا میرے لیے اللہ تعالیٰ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خراب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقرب بہت بہت شکریہ آپ سب کا مفتی صاحب اور ہمیں بے شک اعلیت کو فالو کرنا چاہیے اور صحیح معلوم اعلیت کو فالو کرنا چاہیے اور بالکل پورے پورے طریقے سے فالو کرنا چاہیے اور دین میں مطلب روایت میں بھی ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو میں انشاءاللہ شاء میں وہی سلام پڑھوں گا اور اس کے بعد اگر چاہیں چاہیں تو پھر روم کو کلوز کیا جا سکتا ہے یا اگر سنی بریل بھی بھائی چاہیں تو روم کو کنٹینیو کریں میں اس کے بعد آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ روم چلائیے گا آخر میں وہی سلام پیش کروں گا جو ہم لوگ اکثر روم بند کرتے وقت پڑتے ہیں لب رسول رسول اللہ اللہ مرحبا مرحبا میں پورسول کرتا ہوں خیر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے تو بتائیے گا جی ماشاء مفتی امین صاحب زندہ باد ہمیشہ آپ خوش رہیں آپ ماشاءاللہ اچھی رہنمائی فرماتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے یقین ماننے کے آپ نے بتلایا تو اس میں اللہ پاک آپ کو جو ہے اس کا جر دے گا کیونکہ یہ حقیقت ہے ان کے بارے میں حقیقت بتلانا ثواب کا کام ہے جو یہ نہیں مانتے تو ان کے عقائد برے عقائد پہ پردہ ڈالنا یہ ثواب کا کام ہے جب بری چیز سے آپ ہٹو گے تو یہ ثواب کا کام ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے ان گستاخوں کو ان کی گستاخیاں لوگوں سے دور کرنے کے لیے ان کی گستاخیاں لوگوں سے دور کرنے کے لیے السلام علیکم سوری فور جم میں کافی دیر سے مائک مانگ رہا تھا لیکن مجھے مل نہیں رہا تھا تو مجبورا مجبوراً یہ جو ہے مجھے اٹھانا پڑا قدم وہ صاحب چلے گئے وہ جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے آن, ان سے میرا ایک سوال تھا چلے گئے وہ, وہ یہ جو ایک بات کے کے گئے کہ مادو کبا کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے ہم ثابت تو کر دیں میری آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائی ثابت کر دیں یہ بات نہیں ہے لکھی ہوئی لیکن وہ بہبی نچدی ہیں میرے بھائی تو ہم لوگ ان کے پیچھے آپ نے پڑھنی ہے آپ پڑھیں ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے ٹھیک ہے میرے بھائی کامران رضا بھائی آپ آئیے گا مائک پر ٹھیک ہے تو آپ بہتری ڈوٹ بھائی آپ بھی جمپ کر کے آئے ہو ٹھیک ہے تو ایسی گستاخی کے لیے میں نے آپ کو بات کرنے کا موقع دے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب جو مرضی کرو گے ٹھیک ہے تو مائک فری کرتا ہوں کامران رضا بھائی کے لیے حضاف اللہ خیر اب جمپ کیا تو باؤنس ہوگا اوکے تو کامران رضا بھائی ذرا ان کو ذرا تفصیل سے ذرا بتائیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقفرہ میری آواز آ رہی تو برائے کم ٹیکس میں لکھ دیں میری آواز رومی آ رہی جی جذاک اللہ اچھا آپ نے آئی ایس ایس میرے خیال میں آپ کا نکلا یار ایس ٹی ایک منٹ گیارہ رکو پلیز ابھی نہ کرنا مجھے. آپ نے کہا کہ مجھ سے نے کہا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس پر یعنی کہ آپ کا سوال ہے کہ آپ کا اعتراض ہے پہلے یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ کا سوال ہے کہ یا آپ کا اعتراض ہے کہ مفتی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا آپ کے بقول بیکرم ٹیکس میں لکھ دیں یار کوئی پرائیویٹ نہ پی ایم نہ کرے کوئی سوال ہے اور اعتراض بھی ہے اچھا چلو یار ایک منٹ میسج نہ کوئی کرے بیکرم یار اب میں ڈی این ڈی لگا دوں گا آپ کو اچھا کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات میں فروعی مسائل میں ان پر لیتا ہوں کہ فروئی مسائل میں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو جرابے ہم پہنتے ہیں نا جرابے جو عام کپڑے کی جرابے ہوتی ہیں ان پر مسا کرنا جائز ہے فروئی مسائل میں ابھی میں عقیدے کی بات نہیں کروں گا دو باتیں غلط ہیں دو بات غلط ہیں جی نہیں ابھی میری بات سنیں نا پوری پہلے میں پھر وہی پڑھ آتا ہوں پھر عقیدے پر بیان کروں گا انشاءاللہ تھوڑی سی بات بتاؤں گا اتنا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ شاء آپ سمجھ جائیں گے بات کو امید ہے آپ اپنے بھائی ہیں ماشاءاللہ اچھا سب سے پہلے کہ وہ جرابے جو ہوتی ہیں کپڑے کی جرابے ہوتی ہیں وہ ان پر مسے کو جائز کہتے ہیں جو جرابے کپڑے کی ہوتی ہیں اور ان جرابوں کو اگر آپ پہنے نا ایک دن پہنے دو دن پہنے ان میں دھول مٹی پڑ جاتی ہے اور سب کچھ کام پر ایک آدمی پانچ دن جاتا ہے چھ دن لگ جاتا ہے نا تو اس جرابوں میں مٹی ڈول پڑ جاتی ہے اور بدبو والی جرابیں لے کر نماز پڑھنا یا بدبو والی چیز منہ میں ڈال کر نماز پڑھنا اس سے تو ویسے بھی منع کیا گیا نا تو اس لیے وہ ان جرابوں پر مسا کو جائز قرار دیتے ہیں اس بنا پر ہم ان کے پیچھے نماز ایک مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ کہ جب کہیں سے بھی خون نکل آئے چاہے وہ فرض دونے، مثلا دھونے میں فرض ہو وہ آزو مثلا ہاتھ ہو گئے پاؤں ہو گئے سر کا مسہ ہو گیا یا کہیں سے بھی خون نکل آئے حضرت ہم نے بات کی ہے ہماری بات کی وہ خود اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں اس کا آپ خود ان کے میرے میں آپ کی بات نہیں ہوئی آپ خود ان سے بات کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو بیان کریں گے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ اپنا یہ ان کے عقیدہ اسے اس بیان کریں کہ ہم اس کو اپنا عقیدہ باندھتے ہیں یار میں میرا کام اصل میں نا نیٹ پر میرا کام یہی ہے اور میں ان سے باتیں کرتا رہتا ہوں کیا سمجھ گئی جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں میں جب کہہ رہا ہوں نا کہ آپ خود آپ اس پر ان سے پوچھ سکتے ہیں اور ان کی کتابوں سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں ان کی کتابوں میں بھی ثابت ہے اچھا یہاں پر جب خون نکل آئے ان کے تو وہ اس خون سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تو نہیں دیکھا نہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ ان سے پوچھ لینا علم حاصل کرنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے دیکھیں لازمی نہیں اگر میں نے کوئی حدیث ادھر سنی روم میں تو میں نے پڑھی نہیں ہوئی میں پڑھنے میں نہیں گزری تو میں کیا کہوں یہ حدیث نہیں معذلّہ میں اس کا انکار نہیں کروں گا میں اس پر تحقیق کروں گا میرا کہنا اس پر تحقیق کرنا ہاں آپ اس کو معلوم کریں جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ اس کو معلوم کریں بی رائڈ بیگ نہ کریں یار میری بات پوری سن لیں میرے پاس وقت بور کا میں نماز پڑھنی ہے میں نے بعد میں آپ کو آپ روم میں ہی ہیں نا ابھی آپ روم میں ہی ہیں آئی ایس ایس بھائی یار ابھی کیا بتاؤں ان کو یار چلے گی میرے سال میں جی اچھا آگئے گئے دوسری بات جو میں نے پہلی بیان کی کہ مسا جو ہے نا وہ انہوں نے کس چیز کا جرابوں پر کیا دوسری بات ہون نکل آئے ان کے ہاتھ سے فرض وضو جہاں جن سے دوائے جاتا ہے ان سے خون نکل آئے تو ان سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اس بنا پر بھی ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اب آتا ہوں عقائد کی طرف عقائد کی طرف سب سے پہلی کہ ان کو وہاں کہتے ہیں کس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ ابن عبد البہاب نجدی کے پیروکار ہے یہ ابن ابن عبد البہاب نجدی کے پیروکار ہیں اور اس نے کتاب الحید میں حضرت آدم علیہ السلام کو مشرک کہا یہ اس کو امام مانتے ہیں اپنا اور اس عقیدے کو مانتے ہیں اس عقیدے کو مانتے ہیں اس کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس کو اپنا امام مانتے ہیں ابن عبد البہاب نجدیک پلیز یار پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں رپیٹ اچھا رپیٹ رپیٹ میں کرتا ہوں کہ ان کا ایک نام ہے ابن عبد الوہاب نجدی آپ نے, سنا ہوگا. آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا بڑا مشہور نام ہے اس نے اپنی کتاب کتاب و توحید میں میں آپ کو لنک نکال کر بھی دکھا سکتا ہوں اس کا اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام نے شرک کیا, شرک کیا. اچھا میں آپ کو لنک بھی نکال کر دیتا ہوں یار ایک میری بات سن لو پہلے ساری بات یار پتا نہیں کیا ایک پوری بات نہیں سنتے اچھا میں لنک بھی دیتا ہوں یار آپ کو لنک بھی دیتا ہوں دوسری بات کہ اس نے یعنی کہ لکھا کہ حضرت اعظم علیہ السلام اور عباء علیہ السلام نے شرک کیا معذ اللہء اللہ اب آئے ان کے امام ابن پیمیا پر اچھا یار موجن بھائی او یار کیونکہ میں ان کو لنک نکال کر دیتا ہوں ابھی میں اصل میں وہ فائل بنا رہا وہ بنا رہا تھا پیج جو آپ نے لنک دیا تھا آپ آؤ یا اس کا السلام علیکم و رحمت اللہ میں بولوں اچھا میرے ساتھ بات کرو گے بات کرو گے میرے ساتھ اگر تم اس عقیدے کو نہیں مانتے میں, میں دلائل کے ساتھ بات کروں گا تمہیں ساتھ ساتھ دلائل بھی دوں گا بات کرو گے چلو ٹھیک ہے آ آجو آ مائک پر بھی مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس پر کیا اعتراض ہے میں ایک منٹ میں لنک نکال کر دیتا ہوں اس کا جی السلام علیکم و رحمت اللہ میں آپ کو ہوں نا خادل میں آپ کا خیراتی وکیل ہوں بس سے لنک نکال کے ان کو دیتے ہیں کہاں ختم ہو گئی وہابیا کبابیا دیکھیے وہابیا جو ہے یہ ایک لانت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس لانت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے وہ کیا ہے لانت ہے یہ لانت کب سے پیدا ہوتی ہے سرکار سلم کی حدیث حریف ہے کہ اللہ مبارک اللہ فی شاہ اللہ مبارک اللہ فی ایم نے صاحبہ کہتے یار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فی نجی دینا آپ نجی کے لیے سرکار کہتے میں خطرہ فتن تو شیتان جہاں سے تو فتنے ہوں گے شیطانی گروہ نکلے گا بھائی اپنی ویٹ میں مائک ویٹ پلیز ویٹ میں بھی اپنی کے بھائی ٹھیک ہے وہاں سے تو شیطانی کیوں نکلے گا شیطان کا سنگھ نکلے گا تو شیطان کا سنگھ سب سے پہلے یہ کہتے نہیں وہ نجر تو ہے وہ تو عراق میں ہے او بھائی عراق میں ہے تو پھر مسلم کذاد کون تھا سرکار سے ہم جو نجر کے سرداروں سے ملا کرتے تھے وہ کون تھے عراق تو حضرت حضرت عمر فاروق صلی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوتا ہے خلیف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے تو فتح ہوتا ہے کیسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں تو پھر اس کے ٹھیک گیارہ سو سال بعد ٹھیک ایگزیکٹ مسلم قذاب لانتی جھوٹے شیطان کے سنگھ کے بعد سترہ سو اکتی گیارہ سال بعد سترہ سو میں ون سیون زیرو تھری میں ٹھیک ہے وادی نجد میں شمال کی جانب آپ جائیے تو وہاں پر اوینیا او ای نام ایک ایریا ہے واجی ویلا بھی جس کو کہا جاتا ہے ادھر اوینیا ای ای او ای او ای ایک نام کی جگہ ہے علاقہ ہے قصبہ ہے گاؤں ہے <تصفح> اس جگہ پر یہ بدبخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بدبخ کا بچہ جو تھا اسی گاؤں اسی ایریا اسی علاقے میں گیارہ سو پہلے مسلمہ بن کا پیدا ہوا تھا کون پیدا ہوا تھا مسلمہ بن قضا پیدا ہوا تھا بدبخ کا بچہ ٹھیک ہے اب آئیے آپ کہیں گے جناب یہی کیسے ہو سکتا ہے سرکار سے ان کی حری ہے کہ سرکار سر مالا گنی میں فرما تو ایک نجی دیا آتا ہے برطمیم کا رہنے والا محدود نام ذوال خدیثر التمیمی, التمیمی کیا کی نام تھا اس کا ذوال خدیثر التمیمی کیا تھا برپاک کے بچے کا نام ذوال خدیثر الرکارسم آپ انصاف سے کام لیجیے آپ انساف سے کام ہی نہیں لے رہے سرکار سرم کہتے تم مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے تو انصاف کرنے والا ملے گا تو یہ وہ گروہ ہے یہ وہ نسل ہے جو چلی آ رہی ہے سترہ سو تین میں بندہ وقت کا بچہ پیدا ہوتا ہے سترہ سو چالیس میں اس نے حضرت جید خط اللہ ہو تالان ہو کی قبر مزاج والے تھا اس کو مسمار کیا تھا وہ جن جنری پہ قبضہ کرتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا آپ لوگوں کے حج قبول نہیں ہوئے آپ لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوئی آپ لوگوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی جو جو عورتیں ان کو ملتی تھیں عورتوں کے سر گنجے کر دیتا تھا بد وقت کا بچہ تم پہلے کافر تھی اب تم مسلمان ہوئی ہو حضور سرسل کے مزاج مبارک کے لوگوں کو جانے سے روکا تھا کہتے وہاں سے کیا ملے گا محمد سے بیٹھا تو میرا آسا ہے تو یہ ان کا وہ گندہ عقیدہ ہے یہ ہے وہ ان کا گندا عقیدہ حب حکب لوگوں کے دلوں سے نکالنا یہ ہے سلمین کی حقیقت اچھا جناب اب آگے چلیے اب آپ کو یہ کہیں نہیں جناب ہم نے تو ایسی بات کی نہیں او بھائی آپ نے کس سبھی کو چھوڑا ہے ٹھیک ہے جناب آپ کس نے کس طبیعت کو چھوڑا ہے بھائی جی آپ نے کس طبیعت کو چھوڑا ہے اٹھائیے کتاب تو ہل چیپ نمبر ففٹی وہاں پر سوریہ آرا فائد نمبر نظیر کا ترجمہ لکھنے کے تحت اس کے نیچے ایک اسرائیلی من گھڑت روایت نقل کر کے جتنے لکھتا ہے کہ حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے شرک کیا شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے تو وہابیا کے نزدیک پیغمبر شر کر سکتے ہیں اور وہ جہنم میں رہیں گے یہ وادیا کی جائے اصل میں اور بھئی نبی کو کس کھاتے میں گنتے ہیں صحابہ کو تو کچھ گنتے نہیں ہیں اللہ آپ جناب وہ صحابہ کو تو کچھ گنتے نہیں ہے تو نبی کو کس کھاتے میں گنیں گے اور نبی کو تو چھوڑ دوں وہ تو اللہ کو بھی کس کسی کھاتے میں نہیں کھاتے اللہ اوپر ایک جگہ پہ قید ہے اللہ تو بارو کو تعالیٰ جگہ کمرے کے اندر بند ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ میں اور جناب و کرسی میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں برابر ہیں تو خود کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ سے اس کی کریشن بڑی ہے اللہ چھوٹا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ کے لیے ہاتھ پاؤں سا آپ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی مزدار بات بتاؤں آپ کو شیعوں میں اور واضحوں میں ایک بات بڑی مشترک ہے مشترک بالکل مشترک ہے بالکل مشترک ہے, ہے, ہے, ہے, ہے, ہے بھائی میری بات سمجھ رہے اور شیو میں ایک بات بڑی مشترک ہے صحابہ کے گستاخ ہو بھی ہیں صحابہ کے بھی صاحبہ کے مشتاق ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نا اب آپ سے پوچھیں نا کیسے پوچھیں نا بھائی کیسے مجھ سے پوچھا تو کریں نا بھائی کیسے نہیں نہیں میں جھوٹ کیوں بولوں گا آپ کس کی بات کر کون گفتاخ نہیں واگھی گفتاخ نے یا شی گفتاخ نے دونوں سے مجھے بتائیے بھائی کوئی ان کو بھی کتنا ان کو اردو پڑھنا نہیں آج آپ ان کو اربی سمجھا یار کوئی نہیں بھائی تو شیعہ اور واگھی جو ہے یہ دونوں میں ایک خاصیت جو مشترک ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے تو گستاخ ہے آپ اور واگھی جو اللہ تم معافی معلوم نیچے اتر جمپ ڈونٹ جمپ مین ڈونٹ جمپ ٹھیک ہے تو بھائی یہ سنیے پہلے کہ واگیا اینڈ شیا دی بوتھ آر سیم دے بوتھ آر دا آف دا صحاف ٹھیک ہے جناب یہ دونوں جو ہیں صحابہ کے گستاخ ہیں اب آپ مجھے پوچھیں کیسے وہ چلے شیعہ کو تو چھوڑ دیں تو جو بھی کرتے ہیں کرتے ہیں تو واگیوں کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سنیے جناب واغیوں کو آپ کی مرضی کھول دیں کھولیں جم ہم نہ کریں بھائی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے واضح کے منہ سے سنا دوں یہ بد شیطان کے بچے جو ہیں آپ کروا دو نا نک میرا یار آپ کروا دو نا میرا نک بھائی وہابیا کبابیا وہابیا شرابیا سنیے اب وادی کیا ہے کبابی ہیں شرابی ہیں ہم جس پرست ہیں یہ وادیوں کی تعریف ہے تعریفیں مجھ سے سنا کریں وادیوں کی کہاں گئی وہ ریکارڈنگ کہاں گئی تو مجھے ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں بس کے بچے سچا اجماعت ہے اجزاء ہو گیا چنا پر اجماع ہو گیا کوٹ پر اجماج ہوتا تو جھوٹ ہوتا ہے سارا یا ہم سیاح چناؤں پر سکتی ہے تو وہ تو زبان کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات بقول واگیہ کی دیوار میں ماری جا سکتی ہے تو وہی بھی جمع کیا چیز ہے یعنی یہ ان کا مولوی ہے زبیر علی زی شیخ الحدیث آف اہل حدیث ان پاکستان سب سے بڑے مولوی کہتے ہیں اس کی اوقات دیکھیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا میرا چیلنج ہے واگیہ کو پاٹاک سے تو بھاگ گئے ہیں. یہاں پہ آ ہیں مجھے گرمی اور سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیں یہ میرا چیلنج ہے یہ تمام بھائیوں سے آپ سے میرے سوال ہے میسج جا کر اسے کیا کریں ٹھیک ہے جناب کہ گرمی اور سردی میں استنجے کا طریقہ اسے پوچھیں ہمیں بتائیں بھائی اسے پوچھیں کہ گرمی اور سردی میں استنجے کا فن بتا دیں اب یہ شیتان کے بھی پیروکار ہیں اب آپ اس سے پوچھے شیتان کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں ان کے مولوی کی گال سوڑو جناب وی مولوی کی گال نے کہا تھا کہ بتا دیں کہ کیا اگر مل گئے تاکہ ہم کوئی بھی رو اور وہ صحیح بات کرے ہم کے پاس پرانو دستی ہو تو کیا سونا چاہیے کہ نہیں یہ शैतान بھی غلط بات کریں موجود ہے صحیح بات کرے اگر شیتان بھی کر دیں تو پھر بھی ہم اس کے مان لیں گے اگر کچھ کرنا ہے تو قرآن پیش ہو عزیز پیش ہوا پیش ہو سچا اعتماد ہے اجما ہو گئی بہت بڑی اجماعت ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے سارا جب سلیہ چلاؤں پر اتارا ہوئی جا سکتی ہے تو وہ تو کیا؟, کیا بات ہے جناب کیا صحابہ کا عشق یار کیا صحابہ کے ہے ان باغیوں میں یار کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب آج کے چار مولگی اکٹھے ہو جائیں گے وہ صحابہ کی باتیں دیواروں میں ماریں گے جی ان کی اوقات دیکھیے آپ جن کو اپنی اصل کا نہیں پتا یہ صحابہ کی باتیں اٹھا کے دیوار پر ماریں گے چودہ سو سال کے چیلنج دستور کو یہ چیلنج کریں گے عقیدے کو یہ چیلنج کر رہے ہیں آج کی یہ انگریزوں کی نسل ٹھیک ہے یہ انگریز کی ناجائز پیداوار یہ جو ہیں تو یہ صحابہ کو چیلنج کریں گے اور یہ بتائیے ویسے یہ علی اور علی حسن آپ سے کوئی شیعہ ہے روم میں روم میں خوشیا بھی ہے یا نہیں مطلب سارے واگین ہے ایک قسم کی دال نہیں میرا اسٹائل ہے بھائی اس طرح یہ میرا اسٹائل ہے آپ اس کو لڑنا کہیں جو بھی کہیں آپ اس کو جو بھی کہیں اچھا بھائی لنک تو پیش کیجیے تاکہ میں نے اس لنک سے بات کرنی ہے نا کامران بھائی لنک کیجئے گا. وہ جو کمال کا جو لنک ہے وہ ذرا پیش کیجیے آپ ان سے بھی ایک سوال پوچھ لیں ان سے بھی تشریح پراجران سے بھی سوال پوچھ لیں تھوڑے ہمیں تھوڑا گائڈ کر دیں اس سلسلے میں ہم پریشان ہو گئے جب سے ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اسلام کے چمن پہ ہے احسان چار یار اسلام کے چمن پہ ہے احسان چار یار اسلام کے چمن پہ ہے احسان نہیں وہ پرانے والے بتا دیں نا بھائی جی بھائی آپ پرانے والے بتائیں ابھی بات کرتے ہیں بھائی یا آپ کو میں ان کی کتاب سے پر ایک حوالہ پڑھ کے سناؤں تاکہ ذرا آپ کی ایک منٹ آپ کو لنک ابھی دے دیں گے اپلوڈ کر رہے ہیں میں آپ کو ان کی کتاب سے پڑھ کے سنا دوں میرے پاس ہے کتاب ایک منٹ کمال الدین جن نمبر دوہیں لکھنے والے شیخ صدوق بہت بڑے ان کے مولوی بہت بڑے ان کے بزرگ پیج نمبر 439 ایک منٹ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کے سبب ہی بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے ताज़दारों की सफ में खड़ा अच्छा आगे जाना पेज आगे जाना कमा लो जिल नंबर दो जिल नंबर दोन बुक टू है पेज नंबर 439 थ्री ठीक है ना कहें तो आपको मैं शीआ वेबसाइट देता हूँ वहां से आप बुक डाउनलोड कर लेकिन करें अभी पता गया हम पेज अपलोड कर रहे हैं इसका कोई पता नहीं लेकिन आप बुक डाउनलोड कर लेबसाइट है कोई भी भाई अपने लिए बुक डाउनलोड कर लें यहाँ से जितनी एशिया बुक डाउनलोडी कर ले लें ये लेने यहां ले लें से डाउनलोड कर लें अगर आपको समझ आ रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बुक डाउनलोड कर लें भाई सुनिये मैं जो इबारत पढ़ने लगाऊंगा सर आप मुझे पहले बताइए इसमें क्या हकीकत है क्या फसाना है एक रिवायत पीछे से चली आ रही है ठीक है सुनिये मैंने अर्ज किया ए मौला इबने मौला, तवजो चाहूंगा तमाम सुनियो से तमाम सुनियों से, तमाम, आ, सुनियों से मेरी गुजारिश है की आप थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा बड़ी अजीब सी इबारत आ रही है पे आप पे हो सकते है आपके रोंगटे खड़े हो जाए ठीक है ये ले लीजिए पेज का लिंक भी मैं दे ही लूँ आपको पेज भी अपलोड हो गया सादा पेज अपलोड हुआ पूरा नहीं हुआ ابھی پورا بھی کر رہے ہیں اچھا بھائی بات اس طرح ہے یہ میں احتشف سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ اپنے علما سے جا کر اس کا ہمیں جواب لاکر کر دے بھائی کیا یہ ان کا عقیدہ ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر تو ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں بارہ کی بک میں جو لکھے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں یہ پھر جب اپنے بزرگوں سے جا کر پوچھیں گے پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ کسی صحابی کو یہ اختیار اللہ تبارو کو تالا نہیں یا اس کے حضور نے دیا ہو کہ تم میری بیگمات ہو یعنی امہات کو یہ امت کی مائیں ہیں ان کو طلاق دے سکتے ہو کیا کوئی انسانی ذہن یہ بات مان سکتا ہے کیا کوئی انسانی ذہن دنیا کا کوئی قانون کوئی دستور کوئی مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو طلاق دے نہیں دے سکتا نا لیکن اس کتاب میں عجیب سی باتیں کی ہاں دے سکتا ہے سنیے میں نے کیا اے مولا ابن مولا ہم لوگ آپ کے آبائے علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج کو طلاق دینے کا اختیار حضرت علی کو دیا تھا چنانچہ جنگ جمل کے روز آپ نے حضرت عائشہ کے بعد آدمی بھیج کر تنجی فرمائی تھی کہ تم نے ختم بپا کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر لیا اور اپنی جہالت کی وجہ مسلمانوں کو خون بایا اگر تم واپس نہ جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نسارت آپ کی وفات کے بعد ازدواج کو اپنے آپ طلاق ہوگی تو پھر ابھی طلاق کی دھمکی کیسی آپ نے فرمایا طلاق کا کیا مطلب ہے کی راستے خالی ہونا آپ نے فرمایا جب وفات رسول کے بعد ان کا راستے خالی ہو گیا تو پھر ازدواج کے لیے کسی اور عقد کر لینا کیوں حلال نہ ہوا ارض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواج پر کسی اور سے تزویج حرام قرار دی ہے اللہ نے فرمایا آپ نے فرمایا مگر کیوں جبکہ موت کی وجہ راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی تھی از کیا مولا پھر آپ ہی بتائیے کہ طلاق کیسی ہے جس کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفویض کرا دیا تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول سلم کی شان بلند فرمائی اور انہوں نے شرف سے نوازا لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میری اسدواج کے یہ شرف اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اللہ کی تاف کر گی جب اگر ان میں سے جو میرے بات تم پر خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے تو تمہیں اختیار ہے کہ اسے میری زوجیت سے آزاد کر کے اسے عمر مومنین ہونے کا شرف واپس لے لینا یہ پوری عبارت ہے آگے اور بھی جا رہی ہے تو بھائی ذرا آپ ہمیں کنفرم کیجئے گا کہ کیا مذہب فکے جافیے میں یہ بات اس پہ فطو ہے یا نہیں ہے باتیں تو بڑی کتابوں میں ہوتی ہیں ورنہ میں آپ پہ رن ڈاؤن بھی کر سکتا ہوں لیکن میں اس کے سم کو بندہ نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ کا ہے یا نہیں ہے یہ آپ سے سوال ہے اور وہابیت تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے انبیاء کو مشرق سب کب سے بنایا بھائی آپ نے امبیا کو مشرق سے کب سے بنا دیا کون سا سوال کیا بھائی آپ نے کس سوال کا جواب دوں بھائی آج مائک اور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام وسلام علیکم یارسول اللہ السلام وسلام علیکم حابیب اللہ حابی نور اللہ نمو بھائی میرے خیال میں کل اس بارے میں آپ نے ایک طویل جو ہے وہ ہمیں لیکچر دیا تھا ڈیڑھ گھنٹے تک آپ نے جو ہے وہ لیکچر دیا جس میں آپ نے شیوں کو بھی رکھا وابیوں کو بھی رکھا وابیوں سے دیو بندیوں سے ہمارا کچھ نہیں چاہتا آپ جو کچھ کہیں ان کو آئی ڈونٹ نو اور آخر میں پھر آپ نے جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ شیعہ میرے کچھ دوست بھی ہیں اور میرے جو ہے بھائی بھی ہیں آپ ایک طرف رہیں یا تو آپ بالکل ہی ان کے اگینسٹ بات کیا کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ مفتی امین صاحب نے بھی کہا کہ بولا یار جاتے جاتے تمہ واقعی میں غلط بات کر کے گیا ایک طرف تو انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے کا ہمیں لیکچر دیا اور میں نے آپ کو پورا لیکچر سنا کل پورا لیکچر میں نے آپ کا ماشاء اللہ سنا ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کر دے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سے اور ان میں اضافہ کرے میں تو اسی کلیز کا میرا علم ہے میرے پاس اتنا کوئی علم نہیں ہے کہ نہ ہی میں کوئی علامہ مولانا کوئی مفتی ہوں بہرال الحمد للہ اہل سے میرا تعلق ہے اور میں سب کو سنتا ہوں جی سو یہ بات میں پھر بھی باتوں کو میرا اختلاف ہے کہ جو ہے وہ شیعہ صاحب اور قرآن کو نہیں مانتے نہیں ایسا نہیں ہے چند کوئی شیعہ ایسے ہیں جن کو لسہی کے نام سے وہ لوگ مشہور ہیں جو حضرت علی کو خدا ناؤز اللہ خدا کہتے ہیں وہ اور ان کو ہم لوگ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ واقعی میں وہ ایسا غلط کہتے ہیں نہیں تو ہمارے دل میں بالکل ایک ہی طرح جیسے محبت ہے اساف و کرام کی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی حضرت افار فاروق حضرت علی اور میں شیعہ کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو اساب و کرام کو مستاق کہے یا ان کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرے یا ان کے خلاف کوئی غلط بات کرے کیوں کہ آج ہم اگر کوئی کسی چاچا جس کا انتقال کر گیا ہو اور اس کے خلاف کوئی بات کرتا تو کہتا ہے نہیں جی ہمارے چاچا کو کچھ نہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیسے جو ہے ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہمارے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ مسجد جو ہے وہ گھر تشریف میں گئے وہ ان کس طرح سے وہ برائیاں کرتے ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آج کسی کے ماموں کو بلا نہیں کیا ہمارے ماموں کا نام نہیں لینا کو اس دنیا میں نہیں رہے اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائی سوری آپ کو ڈوٹ دیا اس کے لیے معذت خواہ کریکٹر لگتا ہے آپ کو جو عزت یہاں پر ملی بیٹھ کر وہ آپ کو پچھتی نہیں ٹھیک ہے میرے بھائی لگتا ہے آپ کو یہ ہے وہ آپ کو راس نہیں آ رہی جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اگر دوبارہ ایسی حرکت کی آپ نے آپ جائیں پہلے میرے بھائی باہر کی ہوا کھائیں جا کے اپنی آئی ڈی دوسری لے کے ہیں ٹھیک ہے نا کلر آئی ڈی نکالے نہیں نہیں بھائی ان کے ساتھ ہونا چاہیے ایسے یہ بھائی سمجھ میں ان کو نہیں آتا کہ جتنی ہم اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں ان کو یہ اس کا غلط ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم لوگ یہ قطن برداشت نہیں کریں گے یہاں پر یہ ایسی حرکت ٹھیک ہے نا اب یہ دوبارہ آئیں گے. دوسری بلیک آئی ڈی سے تو ہو ہوگا ان سے دوسری بات ٹھیک ہے نا تو علی بھائی آپ کی بات میں کرتا ہوں کل جو ہے آپ سے بات ہوئی مفتی صاحب نے بھی کی اتنی بات کی لیکن بات وہی ہے کہ وہ گائے کے آگے جو ہے نا نہیں نے اب انباؤنس کر دیا ہے باؤنس کر دیا میں نے اس کو ان باؤنس کر دیا تو یہ وہی صاحب ہے کہ وہ گائے کے آگے جو بین بجانے والا صاحب ہے وہ آپ سے کیا کل بھی اتنی تفصیل بات کی بھائی دیکھو جب آپ کہتے ہو کہ میں نہیں مانتا یہ ایسے غلط یہ جو, جو کہتے ہیں وہ غلط ہیں کیوں کیا ہوا ہے بھائی جی آپ کہتے ہو جی جناب نہیں شیعہ جو ہے وہ صحابہ کو مانتے ہیں اور بھائی نہیں مانتے جب آپ وہ کہہ کہ نہیں مانتے تو پھر آپ ان کا مذہب کیوں نہیں چھوڑتے شیعہ کیوں نہیں چھوڑتے شیعہ کیوں نہیں چھوڑتے, کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب وہ گستاخ رسول گستاخ صحابہ ہیں وہ یار کیوں نہیں مانتے آپ ان کی بات کو آپ کہتے ہیں جنگ وہ نہیں یار میں بتاؤں ان کے یہ میں ان کے ساتھ بڑا رہا ہوں میرے بھائی اور میرے محلے میں زیادہ شیعہ کی تعداد تھی ٹھیک ہے میرے بھائی میں بہت اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں نہیں مانتے مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے اور بھائی نہیں مانتے اچھا حضرت ابو بکر صدیق حضرت حضرت حضر پاک کو یہ کیا کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا سب پتا یار آپ کو پھر جھٹ بول رہے اور یار آپ گمراہ ہو میرے بھائی آپ سمجھنے کی کوشش کرو کل مفتی صاحب نے آپ کو اتنا بڑا لیکچر دیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ سے آپ پر آپ نے ان کی ایک بھی بات نہیں مانی میں دیکھتا ہوں مائک یار مجھے ان کے قیدوں کا پتا ہے میں ان کے بارے میں بڑا جانتا ہوں یہ کتابیں آپ کہہ رہے ہو نا میں ریئلٹی میں گھسا ہوں ان کی آپ کیا بات کرتے ہو میں تو ریالٹی میں ہوں ان کی یہ جناب وہ گھوڑے کو وہ جناب منہ لگا کے اور جناب اس کی جان تو میں نے دیکھا تم لوگوں کے ہاتھ لگ گیا گھوڑے کو تو جناب یہ ان کی زیارت گئی وہ بچے کی آنکھ نکل گئی یار وہ پیٹ ہے وہ جناب پیٹ ہے وہ پیٹ ہے اور اس کی وہ چھری جو ہے نا وہ نکل کے بچے کی آنکھ میں لگ گئی تو جناب وہ اس کی آنکھ نکل گئی اس کو بچانے کی بجائے کہہ رہے منظوری ہوگی منظوری ہوگی منظوری ہوگی کوئی یار کوئی کوئی انسانیت ہے کہ نہیں ہے تم لوگوں میں مجھے بتاؤ ہنس کیا رہے ہو صحیح بات کر رہا ہوں انسانیت ہے کہ نہیں ہے بچے کی آنکھ نکل گئی ہے تم کہہ رہے ہو قبولیت ہوگی منظوری ہوگی اور جس کو جناب کو وہ چھری تیز لگ جائے ذرا جس کو چھٹی تیز لگ جائے نا جناب تو اس کے زیادہ زخم ہو جائے جناب منظوری ہو گئی منظوری ہو گئی <laughs> توبہ نوز بلا یار یہ کون سی منظوری ہو گئی کہ ٹکٹ لگ گئی ہے وہاں پر جنت کی ٹکٹ لگ گئی آپ کو تو میرے بھائی یہ فکہ جو ہے یہ شیعہ بالکل کافر ہے جو صحابہ پہ جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں جو توبہ ناوز بلا پاک کو جو ہے وہ غلط کہتے ہیں وہ گستاخ ہیں وہ کافی رمت بھائی کیوں نہیں بات مانتے آپ کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا وہ ایسے یار آپ کے شیعہ مذہب کے میں ابھی ایک چیز پلے کرتا ہوں بھی مجھے مل جائے آپ دیکھو کہ وہ کافر وہ اس کو ذرا سمجھ ذرا عقل نہیں یار چھوٹا نہیں نہیں پلیز جی جی میں پلے کرتا ہوں میرے بھائی عقیدہ پلے کرتا ہوں آپ کہتے ہو شیعہ نہیں کرتے اور جناب ایک چھوٹی سی بات اس کو مامو کی ڈیفینیشن کیا بتا رہا ہے مامو کی ڈیفینیشن کیا کر رہا ہے توبہ نوز بلا یار کیسا کافر بندہ ہے پہلے مائک دو بعد میں آپ پلیز کرو میں مائک دیتا ہوں اور مائک فری ہوگا صرف تموجن بھائی کے لیے ٹھیک ہے جو وہ چنگیز خان کی جو نام سے کوئی آئی ڈی ہے چنگیز خان سے منسوخ کرتے ہیں تو ان کو مائک دوں گا اور کریکٹر اینیمیشن آپ جا کے آئی ایس ایس والی آئی ڈی لے کے ہو اس آئی ڈی کو میں پھر باؤنس کر دوں گا ٹھیک ہے باؤنس کے بعد آپ لگام میں بیٹھے ہو بس ٹھیک ہے اب آپ کو مائک نہیں ملے گا تو میں اتموجن بھائی کے لیے جو ہے مائک فری کرتا ہوں مائک جی جی مائک فری ہے جزاک اللہ خیر مائک تو موجود بھائی کے لیے صرف فری ہے السلام علیکم صرف ایک منٹ ایک منٹ لوں گا یقین کریں بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم یار ڈوٹ نہ دے کسی کو ڈوٹ نہ دے لائن میں آتا ہے بات کرے اپنی لیکن اتنا وقت نہ لے کیا سمجھ ڈوڑ نہ دے برائے کرم ایڈمی یار ان سے گزارش ہے ڈوٹ کسی کو نہ دے ہاں کوئی جمپ نہ کرے صرف اپنی لائن پر آئے جس کو کوئی بات کرنی ہے وہ اپنی بات پوری کرے یہ نہیں کہ مثلا بار بار کسی کو ڈوڑ دیں برائے کرم یار آ جائیں سموچن بھائی آپ کی باری ہے آ جائیں لائن میں جو آئے گا لائن میں صرف باری ہوگی یہ کہ کوئی جمپ نہیں کرے گا اوکے السلام علیکم جی السلام علیکم نہیں بات کرنے نا ان کو بھائی ان کو بات کرنے دیں جیسے کہ بات نہیں کریں گے تو پھر کس سے ہم بات کریں میری بات سن رہے نا اس ان کو بات کرنے دیں تاکہ ہم ان سے بات کریں بہرحال ایک اور حوالہ نوٹ کر لیں آپ کہتے ہیں صحابہ بک نمبر جلا جلال ملا باکر مجسی کی بک ہے والیوم ون پیج 226 اوپر سے سُنیے وہ وقت نزدیک تھا کہ لوگ بیت ابو بکر سے منحرف اور پشیمان ہو کر حق کی طرفداری کریں حضرت عمر نے جب یہ حال دیکھا تو خائف ہو کر جمیعت مردم کو متفرق کر دیا بس جناب امیر یعنی حضرت علی تعالیٰ نے حضرت طاہرہ کی طرف مراج کی جب جناب امیر ہدایت, ہدایت کو بد انجام سے مایوس ہوئے بحکم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جمع کرنے میں مشغول ہوئے تب حضرت عمر نے دیکھا کہ جمی مہاجرین السار نے بغیر حیدر قرار اور چار نفر خواص اصحاب رسول, رسول دین کو دنیا سے فروغ کا ڈالا اور ابو سے بیعت کر لی اس فکر سے سمجھتے کیا مطلب کہ چار صحابہ کے علاوہ اور حضرت عدی کے علاوہ باقی تمام نے اپنے ایمان دنیا کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا اور جو شخص ایسا کام کر لیتا ہے وہ مرتب کہلاتا ہے یعنی چار کے علاوہ اور حضرت علی کے سارے صحابہ مرتب ہو گئے تھے یعنی اپنے ایمان بیچ دیا تھا دنیا کے بس بھائی میں سرم علی بھائی کو کہ کون کہتا ہے بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب یا تو آپ ان کا اقرار کریں یا آپ ان کا انکار کریں جو بھی ہے مجھے تو پتا نہیں ہے شی عالم نے اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی تو آپ لوگوں کا کام ہے بھائی آپ کی بھوکس ہیں آپ جائیں ہم سے ہم کیوں بھائی یہ ہم یہ کیوں تحقیق کریں کہ کسی عالم نے اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی یہ میرا کام ہے یہ میرا کام تو نہیں ہے بھائی میرا کام اس میں کہاں سے آگے جی کہ میں اس پہ جی جناب اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی یہ میرا کام تو نہیں یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے آپ جانے اپنے علماء سے پوچھیں کہ ہماری کتابوں میں باتیں آ رہی ہیں سامنے ہمارے سامنے لوگ لا رہے ہیں اس کا ہم کیا کریں اچھا دوسری بات سنیے یہ اعتراض مجھ بھی ہوتا ہے کہ جناب میں لوگوں کو بھائی کہتا ہوں دیکھیے ایک ہوتا ہے اسلامی بھائی ایک ہوتا ہے قوم کا بھائی ایک ہوتا ہے ملکی بھائی تو اب جب سب لوگ پاکستانی ہیں تو اگر میں کسی کہتا ہوں بھائی تو بھائی کہنے کا مسلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کیا ہے ہمارے منہ پہ جیتے ہیں ہم کیوں باتیں زیادہ کر رہے ہیں ہمارے منہ پہ بھائی بھائی گیا ہاں ایک اور بھی بھائی بھی ہوتا نا جی او سف علی تھانوی کی گندی رو دیوگند نہیں بھائی میں گندی نہیں بھائی آپ کی طرح کے لہر میں ہم بندی نہیں جی لاہور کیوں سناؤ میں نے ہم جو ہیں بریلوی لکیدہ ہیں سوفیا چشتی کادری نقشبندی سہروردی اللہ کے بزرگوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اس کے صحابہ اور اہلبیز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں بھائی ٹھیک ہے صحابہ پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے کیا تو ٹھیک ہے او بھائی جناب یا سب کے صحابہ پہ ایمان لانا شرط تو بھائی ٹھیک ہے ہمارے نزدیک حضرت بھی صحابی ہیں تو پھر اس سے ان پہ بھی ایمان لانا نہیں ہے گاڑ ختم ہو گئی جناب گاری ختم ہو گئی جناب آپ نے تو بات ختم کر دی میں نے بات ختم کر دی ہے جناب حضرت علی پہ ایمان لانا شرط ہے یا نہیں ہے میں دے رہا نا جواب حضرت علی کو ایمان لانا شرط ہے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق علی صاحب حضرت علی پہ ایمان لانا شرط ہے یا نہیں ہے جواب دیجیے نا بھائی میں نے کوئی بڑی بات تھوڑی کر دی ہے حضرت علی کے ایمان لانا آپ کے نزدیک شرط ہے یا نہیں ہے بھائی میری بات سنیے آپ پھر دین کہاں سے لیتے ہیں آپ کا تو دین یا حضرت جو ہے تو اہل بہن سے آ رہا ہے تو اس میں اگر آپ حضرت علی کو ہی نکال لیں ان کی کسی بات کو ایمان بس ٹھیک ہے ضروری ہے کہ ان کی ساری باتیں ٹھیک ہوں وغیرہ وغیرہ تو پھر تو بات ہی ختم آپ کا ایمان کہاں سے آ رہا ہے پھر آپ کا ایمان کہاں سے آ رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق ان کی صاف سے انکار کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے اور قرآن کی آیت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے ابو بک صدیق کی صاحب سے انکار کفر ہے بھائی فتو تو فتو جو ہے نا فتو 20,000 ہزار روپے پڑھ کے سنا دیتا ہوں فتو بھی آپ نے چلنے ہے تو بھی کرنا ہے اچھا اسلام کے چمن پہ احسان چار اسلام کے چمن پہ احسان چاریار کون سی ویسے آپ عالم کس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ طرف مجھے بتائیے وائی ایس یو بھی آپ عالم کس کو سمجھتے ہیں آپ پیسے آلین کس کو سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ذرا آسانی ہو سکے چلو ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ اچھا جناب میں نے آج سننا امام شوبیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جدید تعلیم میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں خواہشات کے غلام اور گمراہ راضیوں سے اور ان کے شر سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ مسلمانوں سے نفرت اور بغذ رکھتے ہیں روزہ کلینی حضرت عبید فرماتے ہیں اگر میں اپنی شیوں کو جانچوں تو یہ زبانی دعویٰ کرنے والے اور باتیں بنانے والے نکلیں گے اور ان کا امتحان دوں تو یہ سب مرتب نکلیں گے امام مالک فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے سور فتح کے آخری رقو کی کو راضیوں کے کفر کی دلیل قرار دیا ہے اچھا میں ڈائریکٹ جاتا ہوں علامہ آبدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ختم کر دیں ہاں فخر القیذ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر رابضی صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کی خلافت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے اناف ہے نا آپ ہنفی ہیں تو مجھ سے آپ ہنفیوں کی فطر سنتے جائیے مولا رکار قاری اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے ان کے کفر پر سب کا اجماع ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو شیخین یعنی شہن انہیں عمر رضی اللہ انحما کی خلاف انکار کرے تو وہ کافر قرار پائے گا کیونکہ ان دونوں کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے میں تو نہیں کہہ رہا بھائی آپ فتح مانگے فتح سنتے جائیے قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخین کو برا بلا کہنے سے کافی انسان کافر ہو جاتا ہے تفسیر مظرے میں آگے لکھتے ہیں جو شیع امر المین پر تحمت لگاتے ہیں وہ مومن نہیں ہے کیونکہ قرآن ان کی پاکیزگی کی قسم کھا رہا ہے علامہ علامہ میں کہتے ہیں کہ جو شعیب عائشہ تحمت لگائے جب وہ صدی کی صحابت سے انکار کرے تو اس کے کفر میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ کے ان میں سے کون سا عقیدہ ہے آپ کے ان میں سے کون سا عقیدہ ہے صحابہ کو گاڑی آپ کا عقیدہ ہے اماں جان بی بی بی اکثر اللہ تعالیٰ کو گالی دینا آپ کا عقیدہ ہے تو بتائیے مجھے نہیں ہے نا جس کا عقیدہ ہے وہ ہے میں تو اس کی بات کروں جو ہے ایک منٹ سنی بے ریزی بھائی بات کے لیے ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا عقیدہ ہے مولا باقی مجسٹری کتاب میں لکھے اس کا عقیدہ ہے آپ اس کو شیخ العدیز مانتے جائیے آپ ان کو شیخ العدیز مانی تو اصول کافی لکھی اس کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں بلکہ دبھاشے میں ہے جو ہے کہ جناب امام غائب نے اس کتاب کی تصدیق کر دی اور کہا ہے کہ میرے شیعوں کے لیے کافی ہے اصول کافی یعنی میرے شیوں کے لیے کافی ہے سولہ ہزار ہے اس میں میری شیئر سے بھی میں نے اصول کافی سے جیسے نکالی کہتے ہیں اس میں تو پانچ ہزار ضروری ہے میں نے کہا آپ کو ایمام غائب نے کہا کہ اصول کافی میرے شیعوں کے لیے کافی ہے کہتے یہ بات غلط ہے اب سمجھ نہیں پڑتی اس کتاب کے دپاجی میں جو بات وہ پالٹا میں آنے والے کی بات ہم مانے اچھا میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں میں نے یہ کتاب بھی نہیں پڑھی بھائی تو آپ کچھ تو پڑھے نہ پھر میں لکھنے والے وہ جانتا ہوں بھائی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری امام مسلم ان کی کتابیں ان کے نام کس طرح آپ نہیں جانتے یعنی آپ کے تو اصول کی چار کتابیں اصول کافی ہو گئی یزر ہو گئی اور تحصیب القام ہو گئی میرے خیال میں اور شاید عالف ساری تین چار کتابیں آپ کی اصول کی چار کتابیں آپ کی بنیادی کتابیں یہ ہی چار ہیں اس کو تو آپ کو جاننا چاہیے میرے بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ تو ایٹ مطلب آپ یہ تو آپ کا خیر اپنی کتاب ہے میں یہ چاہنے چاہ رہا ہوں کہ بولا باقر مجیسی یہ لکھتا ہے کہ جناب حضرت علی کے علاوہ باقی اور چار صاحبہ کے علاوہ باقی سارے مرتب ہو گئے تھے تو میرا سوال یہ ہے تو پھر جس جس سے حضرت علی نے پھر بیت کیوں کی تھی تو کہتے ہیں جی انہوں نے بہت نہیں کی تھی زبردست بلکہ انہوں نے بیت ہی نہیں کی میں نے کہا اسی کتاب میں آگے لکھا کہ زبردستی بیت کروا لی گئی تھی ان سے چلے ہم آپ کے موقف پہ مانتے ہیں چلے آپ کے موقف کے مطابق بھی زبردستی بہت کر لی تھی اب زبردستی جو بیت کر لے ہیں انسان وہ بھی کسی مرتب کی یہ تو غلط بات ہے نا پھر اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدر جاتے ہیں تو پیچھے نائب خلیفہ بھی بن جاتے ہیں تو یار یہ کیا ہے دیکھیے صحابہ کا آپس میں بہت محبت تھی بہت پیار تھا اور یہ آج مجھے لوگوں کی سمجھنی پڑی جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو آپس میں آئے ان کی محبت ہی نہیں تھی میں نے کل بھی ایک دعویٰ کیا تھا یہاں پر اور آج اس کو ثبوت لے لیں میں نے کہا تھا کہ امام جاکر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی حضرت ابوبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے کی پوتی تھی ایک بھائی ادھر کہنے لگے نہیں نہیں آپ الگ کے رہے ہیں جناب تو مجھے جھوٹے جھوٹے ہو اللہ الگ تو یہ لے بھائی یہ حوالہ آپ لے لیں ادھر مجھے بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے اگر کوئی بھائی مجھے اگر یہ بتا دے اس کو اگر آپ مجھے اردو میں تھوڑا ٹرانسلیٹ کر میں پیس کرنے لگا ہوں اگر یہ آ جاتا ہے یہ دیکھیے الغمہ ارولی کوٹڈ دا حافظ عبد العزیز وچ از اے دا ابو ابد اللہ ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابو طالب اچھا فرو بنتے قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عہم and ہر mother was آسما بنتے ابو حرام ابن ابو بکر And due to death, said, صدیق اینڈر سیٹ ابو بکر صدیق بون می ٹوائس یعنی مجھے ابو بہت صدیق ہیں, یعنی میری فی الحال دو مرتبہ ہوئی ہے اس حدیث کے مطابق اگر کوئی مجھے ترجمہ کر دے یہ حدیث ہے بھائی یہ حدیث ہے, کشتر غمہ شیو کی بک ہے وہاں سے دیکھی کہ حضرت امام جعفر صادق دو طرف سے اپنی والدہ کا ذکر کر دونوں ابوبو کے صدی کی طرف جا رہی ہے بات تو یعنی ان کے خون میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا خون شامل ہے جو ائما ہے آپ کے معصومین جن کو آپ کہتے ہیں ان کے تو خون میں وہ سجی کا خون شامل کر مجھے کہہ رہے جی تم جھوٹے ہو یہ دیکھ لیجیے بھائی آپ اپنی بھائی یہ بات ہو ہوگی نا اچھا ایک اور بات آپ سے بتاؤں میں چلے آجیے یار آپ آجیے پہ میں ذرا عشاء پڑھ کے حضرت ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں میری باتوں کو پورا نہ بنائے بھائی ہم ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں دلیل میں دیتا ہوں آپ ہمیں دلیل کے جواب دے دیجیے یار یہ کتاب ہے میں مثال میں طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں آپ جائیے اپنے اہمہ سے پوچھیے مولوی صاحبان سے پوچھیے کہ جناب ہمیں پالٹا پہ ایک بندہ لا کر ایک بندے نے دلیل دے دیا اب کتاب میں تو ہماری یہ بات موجود ہے اس بات کی اب حیثیت بتائیے اس کی صنعت کیا ہے اس کی صنعت درست ہے یا نہیں ہے؟ اگر درست ہے تو اس کے مقابلے کی جو اگر نہیں ہے اس کے مقابلے کی پھر جو روایت ہے وہ آپ ہمیں لا کر بتائیے یا اس پر اگر درست ہے اس پر آپ کا فتوا ہے یا نہیں ہے یہ باتیں ہوتی ہے نا آپ جا کر اپنے رومان سے پوچھیے اس میں کیا حقیقت کیا بھائی آپ کے نزدیک شیعہ مسلمان نہیں نہ صحیح شیعہ فا کے نزدیک آپ مسلمان ہیں شاید آپ اور شیعہ میں یہی فرق آپ تفریق اور دیکھیے جو جو صحابہ کے سب ختم کرتے ہیں وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے میرے بات ہیں حضرت عمر رضی اللہ رضر تعالیٰ کی خلافت کے انکار کروں کس طرح میں ہوں یا تو پھر جن جنہوں نے کی ان سب کو پھر آپ اسلام سے نکال لیں اسلام میں ختم ہو جائے گا اگر سارے میں کام کر دوں ایک بات دوسری بات یہ ہو ہوگی آپ کہتے وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں یہ مجھے کوئی بھائی بتائیں سب بھائیوں سے میری چھوٹی درخواست ہے جنت پہ کون جائے گا بھائی جنت میں مسلمان جائیں گے یا مومن جائیں گے اچھے لوگ جائیں گے نا مومن ضرور مسلمانوں کو اونچی کیٹیگری کا ہوتا ہے تو جنت میں مسلمان جائیں گے یا مومن جائیں گے مومن جائیں گے نا جنت مومنوں کے لیے بنی ہے جو گنہ ہوں گے وہ جہنم میں دھوئے جائیں گے تو پھر وہ متبر داخل ہوں گے ایسی بات ہے نا آپ گھبراہ کیوں لکھے نا آپ یہاں پر دیکھیے یار یہ کیا تم اشرفل تھے ہم یہاں پر شیئر کی بات اس کو بہنس رہے یار یہ کون ہے ہم شیعہ کی بات کر رہے ہیں اپنی اس سے حصہ اس کو یاد ڈاڑ دیں اس کو ڈاڑ ڈانٹنے کون اس کو بولے اپنے دماغ خراب کر دیا ہم بات تو نہیں کیا کر رہے ہیں یہ بھیجنے جب جس کی بات ہو رہی ہے اس پہ بات کیا کریں آپ مجھے سب آئیے جواب دیجئے کہ جناب جنت میں مومن جائیں گے یا مسلمان جائیں گے مسلمان جائیں گے مومن جائیں گے جناب جو عام مسلمان ہیں کوئی گناہ گناہگار بھی ہوں تو وہ ادھر جائیں گے تو مومن جائیں گے نا اچھے درجے کے مسلمان جائیں گے وہاں پہ یہی بات ہے نا ہے دیکھئے علی بھائی نے لکھ دیا تو بھائی آپ تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں جس کی داڑھی وہ بھی مومن ہے جس کی داڑھی نہیں ہے وہ بھی مومن ہے جو عام ہے, مومن ہے جو داڑھی والا ہے وہ بھی مومن ہے है? آپ کے ہاں تو ہر ایرا گیرا مومن ہے جب مومن کا میار پکوا ہوتا ہے صرف مولا, پیر, مولا علی مدد اور پیر مولا علی مدد کہنے والا آپ مومن جاتا ہے آپ نے ہمیں مسلمانوں کی کیٹیگری میں رکھا ہے اور خود کو آپ مومن کہتے ہیں تو خود تو جنت میں جا رہے ہیں اور ہمیں جہنم میں بھی جانے کا پروگرام آپ نے تیار رکھا ہے یا سب جو آپ کہتے ہیں نا وہ یہاں مسلمان بھائی ہیں آپ نے کبھی سنا ہے کسی چیز سے کوئی کہ یہ بھی مومن ہے اور بھائی وہ ہمیں مومن نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن علیم وسیع اللہ اور خلیفہ بلا وصل جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کو مسلمانی کچھ معیار تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم آپ کو مومن کیسے بولیں تو بھائی تو حضور کے فرماتے کہ لا الہ الا اللہ انا محمد رسول وسلم صحابہ میں تو کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وسیع اللہ تو کیا ان کا ایمان بھی کامل ہوگا یا نہیں ہوگا مطلب وہ بھی مومن نہیں تھے مسلمان صرف بھائی میں ایمان سے نہیں نکال رہا میں تو صرف ان کا عقیدے سامنے لا رہا ہوں آپ مجھے بتائیے دنیا کے کس دستور میں کس قانون میں کس ملک میں کس تہذیب کے تحت بیٹا اپنی ماں کو طلاق دے سکتا ہے ذرا مجھے بتائیے یہ آپ عجیب باتیں نہ کریں نا یہ بات عجیب ہے کہ اما جان باس سدی کا جن کی پاکیزی کی قسم قرآن کھا رہا ہے آپ ان کو طلاق دینے پہ اترے ہیں عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا اگر وہ صحابہ کے منکر ہیں ان پہ شب و شتم کرتے ہیں ان کی خلافت کے منکر ہیں ہم کو گری دیتے ہیں عقیدہ بدا کے قائل ہیں تو میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا جی سی بات ہے میں تو پچاس ہزار پچاس ایک ہزار لاکھ مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں وعلیکم کہ جس جس کے یہ عقیدہ ہے میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا ابھی یہ علی صاحب آئے کہ میں تو ایسے یہ کس کا عقیدہ ہے میں تو ایسا عقیدہ مان نہیں سکتا وہ صحابہ کی تعریفیں کر رہے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ باتیں یا تو کتابیں درست ہے یا یہ بندہ درست ہے یہ ایک اچھا کل مجھے ایک بندے نے کہا کہ جناب ہمیں امام جافر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ تبرہ اوپنلی نہیں کریں گے چھپ کے کریں گے مطلب اوپنلی نہیں کریں گے چھپ کے کریں گے بھائی اوپنلی کریں کیا چھپ کے کریں تبرا تو تبرا ہے تو اب اس کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے نا بھائی اب دل میں ماننے دیکھیں کسی کو تبرا مین بھائی اب میں تبرا آپ کو بولوں تبرہ کسی کی بھی شان میں گستاخی کرنا ہوئی میں اچھے الفاظ یوز کر سکتا ہوں فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں پالٹاک کو ایک لڑکا یہ کہتا ہے ایک آدمی آیا میں نے کہا جناب تم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی تھی کہتے ہیں تمہیں سے شادی ہوئی تو اس نے حضرت عمر کو حرامی سر کے بھاگ دیا یہ تبرا ہے شی آف فرام پالٹاکیٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چائلڈ ہڈ یہ ان کا کلیم ہے یہ تبرا ہے وہ مرتب ہو گئے تھی یہ تبرا ہے وہ منافق تھی یہ تبرا ہے یہ ساری چیزیں یہ تبرے ہیں یہ آپ کو لکھیں گے بی یو ایل بی بی سے مراد لیں گے بر یو سے مراد لیں گے خلیفہ دوئم ایل سے مراد لیتے ہیں لانت اور بی سے مراد لیتے ہیں بے شمار بظاہر آپ کو یہ بلب لگے گا یہ ظلم میں کون سے میرے جواب کا منتظر ہے بھائی یو مسلمان نہیں ہے. کافر ہے جہنمی ہے لانتی ہے تو بالکل وہ جہنمی ہے اس کے جہنمی ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے جہاں تک اس کو کفر کی بات ہے تو اس کو کفر کا مجھے ثبوت لا کر بتا دیں ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن جہاں تک اس کے جہنمی ہونے کی بات ہے تو وہ تو بالکل نے حرمین شریفین کے جو تھا حرمت کو پامال کیا تھا تو اس کے جہنمی ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کفر کی دلیل آپ بتا دیں میں الحمدللہ جناب پکا ویسے سنی ہوں آپ کون ہیں جو مجھ سے اس قسم کی پوچھنے والی بات کرتے ہیں آپ سننی ہیں آپ سننی ہیں یا آپ تبزیلی ہیں یا سننی ہے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ آپ تبزیلی ہیں یا سننی ہے جی آپ تبزیلی ہیں یا سننی ہیں یہ بتائیے پہلے آپ اپنا اقیدے میرا سامنے ثابت کیجیے پھر میں آپ سے بات کروں تو پھر آپ کو تھانوی کے نام سے کچھ مرچیں لے کے جب ٹاپک شیا ہو رہا ہو تو وہاں پر تھانوی کا کیا کام ہے ون وے ٹکٹ آپ کے پاس کتنی مسجدیں ہیں دیوبندیوں کی کے پاس کتنی مسجدیں ہیں کی بھائی آپ کے علاقے میں ذرا مجھے بتائیے ون وے ٹکٹ ایک منٹ میں اس کا بھی دیکھتا ہوں کتنے بڑے سننی ہے آپ کے پاس کتنی مسجدیں کے علاقے میں کے پڑوس میں مسجد ہے لکھو میں دیکھوں تم کتنے بڑے سننی ہو چلو hmm. آپ کے ساتھ دوسرے علاقے میں تو ہوں گی نا آپ کے پاس دوسرے علاقے میں کتنے دیوبندیوں کو آپ نے قتل کیا ہے کتنے دیوبندیوں کو بھائی آپ نے قتل کیا ہے کس ایریا میں رہتے اگر مجھے اس کا نام تو بتاؤ اس نام سے مجھے اس ایریا کا بتاؤ یہ ہیں ہمارے ہاں ایک گروہ ہے ہمارے ہاں سوری تفضیلی شیئر یہ شیت سے بڑے متاثر ہے ہمارے ہاں ایک گروپ آیا جاتا ہے ان کو حق چار یار کے نعرے سے بڑی تکلیف ہے ان پہ آگ آگ ٹوٹتی ہے جناب آگ لگ جاتی ہے ان کو جی تارک قادری کے ماننے والے ہیں تو بس میں کیا بولوں گا تارک قادری صاحب نے ان کو یہ تربیت کی جناب آپ یہ چیزیں جا کر کریں کہ شیت کو سپورٹ کریں یہ آپ کو تارک قادری صاحب نے سمجھایا ہے آپ کو تارک قادری صاحب نے یہ پڑھایا ہوا ہے کہ آپ شیعہ تو جا کر سپورٹ کریں بھائی تو مجھے جواب دے دیں اگر یہ پڑھایا تو مجھے بتا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے پھر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ شیعہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کو بھی ہم رگڑا لگائیں گے جناب جو جو تبدیلی ہے جو حق چار یار کے خلاف ہے جو جو حق چار یار کے خلاف ہے وہ سنی نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے جو حق چار یار کے خلاف ہے وہ سنی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اور دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اس نے ٹاپک کو ڈائورٹ کر دیا ہے ہم شیوں بات کر رہے ہیں اسے ٹاپک ہی چینج کر دیا ہے جناب آپ کو تھانوی بات کرتے کوئی تکلیف ہوتی ہے ٹاپک ہی ڈائیورٹ کر دیا ہے بھائی تھانوی کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ جس تھانوی کے پیچھے جس تھانوی کے مولویوں کے پیچھے تارکاتی سب نماز پڑھتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب کہ شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھیں تھانوی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں اور ابن اب بڑا آدمی تھا हاں? سارے ٹھیک نہیں اور بھائی پہلے آپ اپنا گیزہ درست کریں پھر مجھ سے پوچھیں کہ آپ سنی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے میں ادھر بیٹھ کر سنی علماء کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا جو علماء ہیں یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں اسی تک ہے اور نہ بڑا مست ہو جائے گا آپ کو تو علی سم تھنگ آپ کا جو بھی نک ہے میں نے آپ کو حوالے دے دیے یا تین چار قسم کے تو آپ جناب جائیے تحقیق کیجئے اپنے مذہب پہ مجھے پتہ نہیں آپ کون سا فرقے سے آپ کا تعلق ہے نہ میں آپ لوگوں میں سے کسی کو جانتا ہوں ٹھیک ہے میں کسی کو بھی نہیں جانتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ ہمیں جواب لا کر دیں بھائی آپ کے روم کھلے ہوئے ہیں آپ کے ذاکر آپ کے علماء اور آپ کے اسکالر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کو پیج دیتے ہیں پیج نمبر دیتے ہیں بکس دیں گے آپ وہاں پر جا کر لے آئے ہمیں بتا دیں کہ اس میں کیا کیا مسئلہ تو مائک میں آپ لوگ کی لکھ کرتا ہوں میں پڑھ کے حاضر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ کا تمو بھائی کیا آپ نے مائک فری کر دیا نہیں تو آج لگ نہیں رہا تھا کہ فجر سے پہلے پہلے ہمیں یہ مائک ملے گا یہ آپ کون سے زمانے کی اشاء پڑھنے کے لیے جا رہے ہو کون سی کنٹری سے ہو آپ کئی مریخ سے لے لیے کیا گھر جگہ مریض پہ رہے ہو اچھا یو کے میں یو کے میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں الحمدللہ للہ سعودیہ سے ہوں بھائی اور یہاں پر بھی کوئی تقریباً دو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اچھا جی اور سنی بریل نے بڑی زبردست اور انٹرسٹنگ بات کی کہ بچے کی آنکھ تو حاضر ہی لگ گئی اللہ اکبر توبہ بار ناؤ جب اللہ یار مجھے تو ایسی چیزوں کا علم نہیں ہے میں تو ساڑھے چار پانچ سال سے یہاں پر ہوں اور میں نے پہلے کہا کہ میں جو ہے یہاں کے عالموں کو صرف سننے کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور میرا علم کوئی اتنا وہ کو خاص نہیں اور میں الحمدللہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا اور تمام اصافائی کرام پر ایمان رکھنے والا اماں عائشہ کو اپنی اماں ماننے والے مس فرقہ ورادنیت کو پھیلاتے ہیں اور ایسی بات جی بھائی بے شک آپ بھائی صحیح فرما رہے ہیں سوری ڈوٹ السلام علیکم وعلیکم السلام یار میری بات سنو کریکٹر اینیمیشن آپ کو ادھر حاضر نہیں ہے میرے بھائی اب آپ جو ہے نا ڈوٹ میں رہو گے ٹھیک ہے اب آپ کے لیے مائک نہیں ہے آپ جو ہے نا اپنی دوسری آئی ڈی جو دوسری آئی ڈی نا بلیک اس آئی ڈی سے آؤ ٹھیک ہے یہاں سے ابھی بلیک آئی ڈی سے آئے گا تو اس کو مائک ملے گا ادر نہیں ملے گا میں تمیز سے بات کیے جا رہا ہوں اور یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس چیز کا تو یہ کتن نہیں ہوگا یہاں پر تو میرے بھائی آپ کو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے شیعہ کے بارے میں نے جو بات آپ کو صحیح جو بات بتلائی بالکل صحیح فرمائی اور میں یہ خود میرا جی جی میرا یہ خود جناب یہ شیعہ جو ہے نا یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا یہ میں رہتا ہوں اقبال ٹون میں نا رہتا تھا ادھر لاہور اقبال ٹون میں وہاں پر یہ ہوا کہ جناب ان کا نکلتا جلو سے پہلے میں بھی بٹکا ہوا انسان تھا تو میرے اکثر دوست تھے تو میں جایا کرتا تھا تو وہ جناب وہاں پہ इनका जुलूस निकला फिर बना प्लीज इनका जुलूस निकला जनाब तो वहां पर वो जंजीर तो बच्चे हाँ जी तो बच्चे देख रहे हैं तो जनाब क्या हुआ है करेक्ट आप अपनी ना दूसरी आई डी लेके आओ ठीक है आपका डोर ओपन कोई नहीं करेगा ना मैं करूंगा ना कोई और करेगा تو کیا ہوا جناب وہ زنجیر نہیں ہو رہی ہے زنجیر وہ ہیں اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں تو اس کی ایک نکلی وہ, وہ زنجیر کی جو ہوتی ہے وہ چھری سی وہ بچے کی آنکھ میں نکلی لگی اور آنکھ باہر آنکھ اس کی خراب ہو گئی ضائع ہو گئی وہ جناب بچے کو پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ منظوری ہوگی منظوری ہوگی وہ منظوری ہوگی اور منظوری ہو گئی تو بس نوز بلّہ یار وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جناب یہ ان کا کیدا دیکھیں کہ کیسا ہے ان کا اور جس کو زیادہ زخم لگے وہ جناب وہ, وہ جس کو زیادہ زخم لگے اس کی منظوری ہو گئی اس کی ٹکٹ کٹ گئی ہے جناب اس کی جنت کی ٹکٹ کٹ گئی ہے توبہ بہ نوز بلا ابھی آپ دیکھیں نہیں نہیں نہیں ڈوٹ نہیں ہٹے گا یہ کریکٹر آف اینیمیشن کا ڈوٹ نہیں ہٹے گا ان کو گندی بیماری ہے جمپ کرنے کی تو اس لیے ڈوٹ نہیں ہٹے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں سنیں ذرا اس کی ذرا یہ شیعہ عالم ہے پلیز آپ ذرا سنیں آپ کہتے ہیں شیعہ ایسے نہیں کہتے یہ شیعہ عالم ہے میرے بھائی کریکٹر اب پی ایم نہ کر چلو چلو یہ بھی آپ کی جو ہے نا خواہش پوری کر دیتا ہوں یہ جی جناب ڈی این ڈی پر یہ سی آپ کی خواہش کے مطابق ہم اس کو سٹیٹس کو جو ہے وہ ڈو ناٹ ڈسٹرب لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈوٹ نہیں آپ کا اوپن ہوگا دوسری آئی ڈی جب بلیک لے کے آؤ گے اسے ڈوٹ اوپن ہوگا جناب یہ سنیں ذرا یہ شیعہ کافر ہے اور یہ مامو کی جو ہے وہ تعریف کیسے کر رہا ہے مامو کون ہوتا ہے وہ تعریف کر رہا ہے تو یہ شیعہ شیعہ کافر اور یہ جناب وہ عالم ہے ان کا سنیں عالم کو سنیں اس کے منہ سے بکواس سنیں ٹھیک ہے ہم دو کلواس میں نواں اٹھیالمی صاحب ماموں کے نام کے معنی تو بتائیں یہ مامے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں دا, دا کی ہے دو جی گیم لگا گا اسے پوچھ لو ہاں ہاں کیوں جیبیا ایک تو میں نے پونکڑ والی روا کہ اگلا کی ہے؟ بس ادا ہی ہے کے تو دو معنی توبہ نوز بلّہ یہ کتا یہ کافر کیا کہہ رہا ہے کہ مامو کے نام کے دو معنی اللہ معافی دے دو معنی ماموں کے نام کے کیا بتلا رہا ہے توبہ نوز بلّہ یہ آپ ذرا غور کریے کہ مامو کے اللہ معاف کرے یار کہ مامو کے دو یہ معنی کیا بتلا رہا ہے اللہ معافی دے وہ اسو اور دوسرا مہینہ وہ ہوتا ہے کتو کا پتہ نہیں کون سا وہ, وہ منسوب کر رہا ہے اور ایک دو بار ناؤ بلّا سنیے ذرا دوبارہ ایک جلد گڈی سے بہن لگا گا صاحب ماموں کے نام سے مانے تو بتائیں مامے نام کا مینا کی ہے دو مانے ایک ہوں پوچھ لو ایک جی گیوں گا اس لیے پوچھ لو کیوں جیلیا بچ ایک پونکڑی ایک دم پونکڑ والی دوا مہینہ کہڑا نہیں توبا نوز بلّہ توبہ نوز بلّہ یار کیسا یہ کافر ہے اپنے منہ سے کفر بیان کر رہے یار اور ذرا شرم نہیں آ رہی اللہ معاف کرے یار اس کو دوزک کی آگ میں دلے گا ہمیشہ اچھا جی جناب سنی بھائی ہم کو مائک چاہیے تو آپ بتلا دیں میں آپ کو مائک دے دیتا ہوں انکل کا مائنی جی جناب یہ انکل مامو جس کو بولتے ہیں یہ اس کا مائنی یہ بتلا رہا ہے یہ شیعہ کافر یہ امام ہے ان کا یہ امام کہہ رہے ہیں اور اس کے میں اور کفریہ بیان پلے کر سکتا ہوں آپ کہیں میں ابھی پلے کر سکتا ہوں آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے سلاواد پڑھو تو یہ سلاواد کون پڑھواتا ہے یہ شیعہ شی عالم ٹھیک ہے یہ شی عالم ہوتا ہے تو یہ سلاواد کے جو پڑھا کہہ نہیں رہا سلاواد پڑھو اور بعد میں توبہ نوز باللہ مامو کے وہ کفری الفاظ اللہ معاف کرے تو او بھائی میرے شیعہ عالم ہے او میرے بھائی شیعہ عالم ہے لنک لنک دوں ایک منٹ ٹھہرو ابھی لنک دے دیتا ہوں یلو لنک دیکھو جا کے یہ شیعہ عالم ہے اور پوری اس کی مجلس بڑی پڑی بھی ہے جو اس نے مجلس کی ہے نا جو مجلس کہتے ہو آپ لوگ یہ ساری اس نے خبیثیت جو دالی ہے یہ دیکھیں یہ پوری یوٹیوب کے اوپر کفری ہے اس کے جو ہے نا جناب یہ پکا کافر ہے یہ دیکھیں یہ لیں جا کے دیکھیں اس کو یہ جناب کافر پوری اس کی ویڈیو پڑی پڑی ہے پوری یوٹیوب کے اوپر بھئی یہیں پیسٹ کر دیا ہے یہیں پیسٹ کر دیا ہے جا کے ذرا دیکھیں کہ یہ کیسے کفر اپنے منہ سے بک رہا بکرا ناج اللہ معاف کرے یار کیسے کفری الفاظ ہیں یار اس کے اور یہ ایک نہیں ہے اس کی ویڈیو اس کی کئی ویڈیو پر پڑی ہوئی ہیں اور یہ اس کی مجلس صاحب کی ہو رہی ہے شیعہ حضرات کی جی میں مائک فری ہوں سنی بھائی کے لیے سنی بریلوی بھائی کے لیے تو بھائی میرے پھر وہی بات کر رہے ہو رہے ہو اس بات کو جی مائک دے رہا ہوں جزاک اللہ خیر سنی بھائی آپ کے لیے مائک فری ہے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ون وے ٹکٹ بیٹا اب رک, رک کے بیٹھ ٹھیک ہے یہاں پہ رک آ, اپنا سونی بریلی بھی بھائی اس کا ڈاٹ مت کھولے گا ون وے ٹکٹ تو اب نے آپ کو تا... ہاں چلا گیا خبیص چلا گیا خبیز چلا گیا خبیز یہ تیرول پادری کے ماننے والا تھا تیر ال پادری کا ماننے والا یہ یاسب جو ہے نا یاسب یاسب نے اوپر لکھا ہے کہ تیر القادری صاحب بڑے اچھے مسلمان ہیں چونکہ وہ شیعہ کو مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لکھا وہ بہت زبردست سنی ہے کیونکہ وہ شیعہ کو مسلمان کہتے ہیں یہ اوپر لکھا ہے اس نے یاسب نے ٹھیک ہے جی تو کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ باتیں یہ لوگ جو ہیں تیرول پادری جو ہے یہ لوگ شیوں کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائٹر تارول پادری اٹرو سنی ہو ریسپیکٹ اینڈ لو شیا بیبل یہ او لکھ دیا یہاں پر پی تھا ریسپیکٹ اینڈ لو شی بیبل ٹھیک ہے یہ آسب یہ کہتا ہے یہ لوگ جو ہے شیوں کو مسلمان کہتے ہیں تیرول پادری وغیرہ جو ہیں ٹھیک ہے جہاں یہ کرسمس میں مناتا ہے اور عیسائیوں کو مسلمان کہتا ہے تیر پادری کے لفظوں سے یہ چیز ثابت ہے تیر پادری کہتا ہے تیرال پادری کہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی وہ کہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی مومن ہیں اور اہل کتاب ہیں اور جنت میں جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایمان ایمان والے ہیں یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے اسیوں اور یہودیوں کے بارے میں اپنی کتاب میں کہتے ہیں اور جہاں تک شیوں کے عقیدے کی بات ہے تو شیوں کے عقائد جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں انہوں نے قرآن مجید میں تحریفات کی ہیں انہوں نے صحابہ اکرام علیہ امردوان پر جو بہتان باندھی ہیں صحابہ اکرام علیہ امردوان پر جو معذ اللہ غلط غلط قسم کی گالیاں پکی ہیں اس نے انہوں نے اور یہ بہت سی کتابوں سے یہ چیز ثابت ہے تو اللہ تبارک کو ان ان کو ہدایت عطا فرمائے ہاں کٹر بریلی صاحب یہی کرنے یہی یہی ڈرامہ دیکھنے کا سوچ رہا ہے یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ جو ہے بڑا سا غلط ہے علماء کرام نے ان کو اہل سنت یہ تیر پادری والوں کو اہل سنت سے اس کی وجہ سے خارج قرار دیا ہے ہر صورت میں تو آپ لوگ جو ہیں ان لوگوں سے بچیں اور صحیح مذہب سے صحیح مسلک پہ چلنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ لوگ جو ہے ان کے نزدیک حضرت اللہ تعالیٰ گالیاں بکنا معذ اللہ فروئی مسئلہ ہے ان کے نزدیک اگر یہ آپ کے اور تفکیر کا فتویٰ وارد کیوں نہیں کرتے یاسن صاحب الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے اس پر فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے اور گمراہ ہے اور بیبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر مت لگانے کو فروئی مسئلہ کہتا ہے اس لیے وہ اہل سنت سے فارج ہے ہمارے علماء نے فتویٰ جاری کر دیا وہ کوئی ڈاکٹر طار پادری جو ہے وہ ہمارا عالم نہیں ہے خبردار جو اس کو ہمارا عالم کہا وہ ہمارا عالم نہیں ہے اس نے ایک اپنا مسلک اپنا فرقہ بنا لیا ہے اور وہ تفدیلی ہے جو کہ صحابہ اکرام علی امردوان پر تبرہ کرتا ہے حضرت امیر رضی اللہ عنہ پر بھی اس نے تبرہ کیا ہے حضرت امیر رضی اللہ مابیر عنہ کے بارے میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سیاست معاویہ تو اب شروع ہوئی معاض اللہ تو حضرت مابیر تبرہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم حضرت رضعلان کو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اپنے آآ، آآ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علی مردوان میں سے مانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عابر ردی اللہ تعالیٰ نوی انی صاحب باقی تمام صحابہ کرام کی قطعی طور پر جنت دی ہیں جی ہاں بے شک تار البادری کوئی سنی نہیں ہے اس پر جو ہے نا کا بلین لگانا بالکل غلط ہے جی ہاں یاسر صاحب بات سُنیے ہاں میں بتاتا ہوں میں اس بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر اس کا یہ اگر اس کا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانا یہ فروئی مسئلہ ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم آ, کی گستاخیاں کرنا اور صحابہ اکرام والے مردوان پر تبرہ کرنا اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ فروئی مسئلہ ہے اور آ, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے والا کافر نہیں ہوتا اور وہ خود بھی صحابہ اکرام پر اگر تبرہ کرتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے بالکل وہ مسلمان نہیں ہے وعلیکم السّلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ملے گی انشاء ان کو صاحب یہ میرا فتویٰ نہیں ہے یہ وہ لمایہ سنت کا متفق کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ان کا فتویٰ ہے یہ حضرت احمد سعیدہ قدمی رحمۃ اللہ نے دیا ہے وقار وکار الفتوا مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے علامہ کوکم نورانی صاحب نے دیا ہے اور مفتی ڈاکٹر اشر آصف جلالی صاحب نے دیا ہے پی سی عرفان شاہ مشدع صاحب نے دیا ہے اور یہ فتویٰ جو ہے یہ بالکل واضح طور پہ فتوا ہے کہ اہل سنت سے خارج ہے جو شخص اہل سنت سے خارج ہے تو وہ یوں سمجھ لو کہ وہ ان بہتر فرقوں میں سے جو جھنو میں جائیں گے بس وہ اس ناجی فرقے میں سے جنتی فرقے میں سے نہیں ہو سکتا جو اہلسنت سے خارج ہے وہ, دار... وہ جو ہے میں کے سے تعلق رکھتا ہے آصاد صاحب یہ ہر کسی کو پتا ہے یہ ہر کسی کو پتا ہے یہ آپ کو پتا نہیں ہے اور حضرت امیر رضی محاور صاحب حضرت مہاویر رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تبرہ کرنے والا جو ہے وہ قطعی طور پر گمراہ ہے بد مذہب ہے بد دین ہے راسدی ہے تبدیلی ہے اور اللہ حافظ سنیم رلی بھائی اور جناب والا یہ جو آپ فطرے کی بات کر رہے ہیں نا یہ آصف صاحب یہ ہر کسی کو پتا ہے یہ بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا یہ ون وی ٹکٹ جیسے جو ہے نا منافقین ان کو نہیں پتا ہے باقی سب کو پتہ ہے یہاں آ اس ایس جی صاحب آپ تشریف لے رہی مائک بار السلام علیکم دو سوال کا جواب لینے کے لیے کوئی چھ گھنٹے سے بیٹھا ہوں اور ابھی جلدی مجھے صرف ایک اتنا بتا دیں کہ وہ جو پہلے ایک عالم مولانا جو عالم صاحب جو بتا رہے تھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں بڑا فاضل ہوں جو کہ وہ لگی ہے بری لگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ماں کباب کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو وہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ مابر کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہ اتنی بڑی بات جو اللہ کے گھر پہ نماز پڑھا رہا ہے جو اللہ کے گھر پہ نماز پڑھا رہا ہے اللہ کو یہ بات نہیں مان کہ میرے گھر پہ نماز کون پڑھا رہا ہو اس کو اتنا برا بلا کہ کے اور اس کے پیچھے نماز ناجائز قرار کر دیا انہوں نے تو جو اس ملک کا بادشاہ ہو کے اس کے اندر اتنی ہمت نہیں اس کے اندر اتنی طاقت نہیں جو اس ملک کا بادشاہ ہے اس ملک کا بادشاہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے صحیح ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا کعبہ شریف کے پیچھے صحیح ہے اور امام کعبہ پڑھا رہے تو اللہ تعالی نے کچھ سوچا ہمت اس کو کچھ سمجھا ہے کچھ علم دیا ہے تو وہ نماز پڑھانا وہ کیسے اتنا بڑا فتوا لگا کے اور پیچھے کر دیا اور دوسری بات ایک ان کی یہ مجھے وہ اچھی نہیں لگی کہ اس بارے میں پیچھے بدبو آتی ہے اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ وزوری ٹوٹ اچھا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ تو آئی ڈبل جی صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی آپ کا پہلا سوال میں نے سن لیا ہے اور پہلے سوال کا میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں جبکہ دوسرا سوال جو ہے اس کو میں صحیح طریقے سے نہیں سن پایا آپ روم میں موجود ہیں ایسا صاحب آپ کو جواب دے سب سے پہلی بات جو ہے صاحب سب سے پہلی بات تو ہے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سعودی جو حکومت آئی ہے وہ کس طرح سے آئی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آئی کس طرح سے ہے آ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا یہ جو حکومت آئی ہے یہ انیسویں صدی کے ابتدا میں یہ برطانیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ترکیوں کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا ترکیوں, ترکیوں کی حکومت کو ڈھا کر اس پر قبضہ کیا ہے جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی نہیں معلوم کہاں ہے آپ کو آپ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالی نے یہ کیا ہوا ہے اور وہ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ان لوگوں نے حکومت کی ہے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے تو بات یہ ہے کہ وہاں بھی اے لیڈیز بالکل کافر ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت آئی حکومت کے بعد انہوں نے وہاں پر کیا کیا کچھ نہیں کیا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے انہوں نے ترکیوں کا قتل عام کیا ترکیوں کا قتل عام کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہاں پر برطانیہ کی مدد سے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی اس کے بعد جناب والا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ان کے پیچھے نماز کیسے نہیں ہوتی تو میں یہ آپ کو پہلے قرآن و حدیث سے کچھ باتیں بتا دوں ٹھیک ہے قرآن و حدیث سے کچھ باتیں بتا دوں کہ ابن ماجہ سفر نمبر ستر پر ہے لا یوما فاجرہ مؤمنہ کوئی فاجر یعنی کافر بد عقیدت شخص کسی مومن کا امام نہ بنے اس کے علاوہ سنن کبرہ لحکی جلد تین صفحہ نوے میں حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو لوگ تم میں بہترین ہوں انہیں اپنا امام بناؤ کیونکہ گستاخ اور بد مذہب بدترین ہوتے ہیں لہذا وہ امامت کے قابل نہیں حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکا شریف صفحہ 31 پر ہے جس نے کسی بدایتی بد مذہب کی توقیر و تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھا دینے میں تعاون کیا حضرت عبداللہ بن عمرہ رعایت ہے حضرت اللہ عنہ نے ایک تقدیر کے منکر بد مذہب کو سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ کچھ احادیث شریف ہیں جو کہ میں نے آپ کو سنائی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں واضح الوالمین حادیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ بد مذہب کو اپنا امام مت بناؤ ٹھیک ہے اور یہاں تک فرمایا گیا اشفا جلد دو سفت دو سو بائیس پر صفد دو سو چھیاسٹھ پر کہ لاتم آیام کہ ان بدمزموں کے ساتھ نماز نہ پڑھو ٹھیک ہے تو امام سفیان سوری رحمۃ اللہ کی وصیت ہے کہ جس امام کے عقیدے پر اعتماد, اعتماد ہو اور جو اہل سنت سے ہو اس کے پیچھے نماز ادا کریں تسکرد الحفاظ جلد ایک صفحہ دو سو سات پر بات یہ ہے اپنا اس ایس ایس جی صاحب کہ جو امام حرم ہیں امام حرم کی طرف سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے عقیدے کیا ہوتے ہیں یہ نے کیا بیٹھ گئے ہیں ہنسنے کیا بیٹھ گئے ہیں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں میں ہو سکتا ہے آپ کا بھی عقیدہ انہی میں سے ہوگا اس لیے آپ ہنس ہیں ٹھیک ہے تو عبد الوہم نجوی اپنی ایک کتاب کتاب و توحید میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو روزہ ہے وہ لائق ہے سلکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ گرا دینے کے لائق ہے اگر میں اس چیز پر قادر ہو جاتا تو میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کا روزہ ماض اللہ گرا دیتا یہ کتاب و توحید میں اس نے لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام پہلے کے اس نے کہا کہ پہلے کے جو بت ہوا کرتے تھے وہ لاتو منات ہوا کرتے تھے لاتو منات ٹھیک ہے کتاب و تحید میں وہ لکھتا ہے کہ پہلے کے جو بت ہوا کرتے تھے وہ لاتو منات ہوا کرتے تھے جب کہ فی زمانہ آج کل کے جو بت ہیں وہ محمد واض اللہ واض اللہ ماض اللہ, اللہ محمد اور جناب والا علی اور عبد القادر جیلانی ہیں یہ اس کا جی عقیدہ ہے ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو حضور علیہ السلاط والسلام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے جو حضور علیہ السلاۃ السلام کی اتنی اعلان گستاخیاں کرتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلط السلام کی گستاخیاں کرنے والا کس طرح سے بچ سکتا ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخیاں کرنے والا کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں فکہ محمدی صفا اکتالیس اور فتح نذیریا سفا ایک اور رودت الندیا سفا تیرہ میں انہی وہابیوں کے عقائد ہیں کہ منی بہر صورت پاک ہے ماض اللہ معذل ٹھیک ہے منی کو وہ پاک قرار دیتے ہیں فتو نظیریا میں ہے کہ کتا وغیرہ کوئے میں گر جاتا ہے تو کنواں پلید نہ ہوگا ماض اللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہتا ہے اونٹ وغیرہ کا پیشاب بطور دوائی استعمال کرنا پینا جائز ہے جس کو نفرت ہو نہ پیے لیکن حلال ہونے کا اعتقاد رکھے ایسا ہی گائے بکری کے بول یعنی پیشاب کے متعلق ہے فتح و یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فتح و صنایا صفا پانچ سو پچپن جلد اول یہ میں آپ کو ان کا بتا رہا ہوں کہ جن کی پیروی امام حرم کرتا ہے جو جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا یہ مرتبہ دیا وغیرہ وغیرہ جس کی پیروی امام حرم کرتا ہے جن کی پیروی یہ ان کی آکاش میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ معذ اللہ ارف الجاوی سفر ایک میں ہے کہ داڑھی والا اگر غیر عورت کا دودھ پی لے تو جائز ہے معذلہ فتو نظیریا صفا تین سو جلد دو میں ہے کہ مرد اپنی بیوی بی کا دودھ پی سکتا ہے سر میں آپ کو کتابوں کے نام بتا رہا ہوں یہ کتابوں کے نام صفحہ کا نام جلد کا نام سب کچھ بتا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد اپنی بیوی بی کا دودھ پی سکتا ہے فتح و صفحہ 396 جلد دو یہ ان کیا کے قاعد ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اذان دینا بلا وزو وضو کے بغیر اذان دینا جائز ہے معذ اللہ فتح فکر محمدیہ صفا ستنوے اور فتح ستاریہ صفح آٹھ جلد ایک بھر پھر وہ کہتا ہے شب برات کو شب بھر نوافل پڑھنا بدعت ہے یعنی کہ ساری رات شب برات یعنی کہ جو جھنم سے آزادی کی رات ہے اس رات جو احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ صلاحۃسلام نے نوافل کی تلقین فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبار نے فرمایا تھا کہ جو میرے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک کوئی شخص دو نفل شب برات والی رات کو پڑا کرے گا میں اس کو چار سو سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا تو فتوا استعاریہ میں ایک شب برات کو شب بھر نواف المنڈا بدت ہے مجموعات الفتاوا صفح انچاس میں حرام زادہ کی امامت صحیح ہے یعنی کہ جو حرام زادہ ہے اس کی امامت صحیح ہے ساری بات یہ حرام زادوں کو امام کرتے ہوں گے تو ان کے ہاں یہ چیز صحیح ہوگی شاید اس کے علاوہ فکر محمدیہ کلاس سفا تینتیس میں ہے سفا تئیس میں ہے معذ اللہ بڑا ہی خطرناک مسئلہ کہ عورت کی فرج کی رتوبت پاک ہے معاذ اللہ ماض اللہ استغفر اللہ استخر اللہ استخر یعنی یہ ماض اللہ جو عورت کی شرم گاہ رتوبت نکلے وہ پاک ہے استغفر اللہ تو یہ جناب والا میں نے آپ کو کچھ مسائل بتائے ؤ جی جس عورت سے زنا کیا ہو اس کی ماں سے بھی نکاح جائز ہے فتوا نظریہ سفا ایک کسی شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے جماع کیا اپنے باپ کی بیوی سے جماع کیا تو اس کے باپ پر وہ عورت, وہ عورت حرام نہ ہوگی اگر ماں بہن بیٹی سے زنا کیا تو اس کا حق مہر دے اللہ یعنی کہ ماں بہن یا بیٹی سے زنا اگر کر لیا ہے تو اس کی حق مہر دے یعنی کہ وہ آپ کی نکاح میں آ گئی ماض اللہ یہ نزل ابرار صفا اکسٹھ جلد ایک میں ہے باپ اپنی بیٹی کی عورت سے زنا کرے تو بیٹے پر وہ عورت حرام نہ ہوگی اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو ان کے کفری عبارات پڑھاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کے عقائد خراب ہیں یہ تو میں نے آپ کو اعمال کے مطابق جو مسائل تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے علاوہ میں ان کے کفری آپ کو عقائد بتاتا ہوں کفری عقائد میں جناب تقویت الامان اور برائن کاتے وغیرہ یہ بھابیوں کی کتاب ہے صفحہ نمبر پانچ جھوٹ بولنا تحت قدرت باری تعالیٰ ہے یعنی اللہ تبارک کو تعالیٰ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے قرآن مجید مترجم از وحید الزما یہ ہے بھی یہی جو سعودی ہے سعودی ان کا پیروکار ہے اس کی تحت آ کر میں اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہے معذ اللہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہے کرسی پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور کرسی اللہ تعالی کے بوجھ سے چڑھ چڑھ کرتی ہے خداوند کریم خداوند کریم آسمان زمین بنانے سے پہلے ہوا کے درمیان میں رہتا تھا فتح محمدیہ ماں ترجمہ اچھا ہاں جی میں کمران نظر آپ کو میں کہتا ہوں تو اس ایس ایس جی صاحب بات المختصر یہ کرتا ہوں میں کہ جناب والا جناب مسلمان صاحب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کا تو یہ سعودی وہابی ہیں نا جن کے پیروکار ہیں یہ انہی کی عقائد بتا رہا ہوں وہ حدیث ہے نا یہ انہی کے عقائد ہے سعودی وہابی محمد بن عبد نجدی کے جو پیروکار ہیں تو بات یہ ہے اپنا ایس ایس جی صاحب کہ جو المختصر جو شخص ان عقائد پر عمل کرتا ہے ان عقائد کو مانتا ہے اور جو شخص حضور علیہ السلۃ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے گستاخیاں کرتا ہے جو شخص حضور علیہ السلط کی عطا کردہ شریعت و مطرہ کو شریعت مطالعہ کو پامال کر کے مختلف چیزوں کو حلال کرتا ہے اور جن چیزوں کو حرام کرار دیے کہ ان کو حلال کرتا ہے اور حلال قرار دیے والے چیزوں کو حرام کرتا ہے اور جو شریعت مطرہ کا مہاض اللہ مہاض اللہ معاذ اللہ کھلے پیڑا گھر کر رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے امام کے میں نے آپ کو پہلے حدیث بھی سنا کو امام فاسے کو فاجر کو امام نہ بناؤ تو آپ خود مجھے بتاؤ کہ جو اتنے کفریات بکے وہ کس طرح ہمارا امام ہو سکتا ہے تو اسی لیے مفتی امین صاحب جو تھے وہ آپ کو اسی لیے امام حرم کی اس کے متعلق بتا رہے تھے کہ امام حرم کی پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے عقائد فاصدہ عقائد بادلہ یہ چیز ثابت ہے کہ وہ حضور علیہ صلاح اسلام کے گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہے اور انہی گستاخی کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی ورنہ امام حرم نے ہماری کون سی زمینے، زمینوں پہ پراپرٹیز پر قبضہ پر پر کیا ہے یا ہمارے کون سے اس نے حق مارے ہوئے ہیں کوئی اس،, اس کا ہماری دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے عقائد, عقائد سے ہماری دشمنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اگر وہ ان چیزوں سے توبہ کر کے اور ان لوگوں کی باتوں کو کفریات قرار دیتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ محمد بن عبد الب ندوی اور ابن تینیاں اور تمام کے تمام ایسے ہمارے علماء جنہوں نے یہ یہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے غلط لکھا ہے میں حقیدے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی ورنہ وہ ان لوگوں کو رحمت اللہ ادارہ لے کے پکارتا ہے اور ان کا بار بار ذکر کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ ان کے عقائد خوش آئند عقائد تھے تو حضور پھر نظر بھی پر السلام علیکم و اللہ یہ میں اتنا وقت نہیں لوں گا اچھا ایس ایس سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے فروئی مسائل کے بارے میں ابھی تو سنیا نیپی نے مثلاً چند ہے کو بتایا ان کے اس طرح کی بہت زیادہ گندی فروت ہے مثلاً جو ان کے فروئی مسائل ہیں جن میں جن کی بنا پر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جیسے میں نے آپ کو خون کا اور موضوع پر مسے کا مسئلہ بتایا تھا کیس کی بنا پر کہ خون نکلا ہے ان رہے فرض وضو پر تو یہ نماز کو جائز نہیں ہے وہ نماز ان کا وضو نہیں ٹوٹتا صحیح ہے اس کے بعد میں نے بتایا تھا حضرت آعظم علیہ السلام اور اللہ علیہ السلام کو کتاب و باب نمبر پچاس میں اس نے مشف کہا تھا میں نے آپ کو لنک بھی دیے تھے میں نے اس کی کتاب کا لنک بھی میرے پاس تھا لیکن فی الوقت مجھے نہیں مل رہا کیونکہ میں نے نیا نیٹ لیا ہے کمپیوٹر لیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا تو اس نے میں نے وہ لنک آپ کو دیے تھے کہتے ہیں تو میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ اس نے حضرت عطم علیہ السلام اور اباء علیہ السلام کو مشرک کہا تھا اور اس میں اس نے جو کہا نا کہ ابن ابھی حاطم سے یعنی کہ یہ روایت صحیح روایت معذ اللہ اس قبیس نے اتنا جھوٹ باندھا ایک موضوع من گڑت روایت کو جس, نے ابن کس جس کو ابن کثیر نے موضوع کہا جس نے بڑے بڑے محدثین نے موضوع من گڑدا امام بخاری نے اس کو من گڑت میری آواز بریک ہو رہی ہے کیا میری آواز آ رہی ہے اچھا وائس اوکے اچھا تو اس نے کیا کہتے ہیں اس روایت کو موضوع اور من گڑت کہا اس کو لے کر عبادت کو اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام نے کتاب و توحید باب نمبر پچاس میں مشرق کہا معذر اللہ اچھا دوسری بات میں نے اس کے بعد آپ کو مثلاً آپ کو حوالہ دیتا ہوں الوسیلہ ابن تیمیہ کا آپ پتہ کیا میں اس کو وہ دیتا ہوں آپ حوالہ مانگ سے میں آپ کو ایک کتاب بھی دے دیتا ہوں آپ اس میں سے اس کے سارے وہ ڈھونڈتے رہیے گا پڑے گا اس کو ان کی گندی جو گندے عقیدے اور گندی برو ہے جی میں دیتا ہوں یہ ابن تیمیہ کا بھی نا جو ابن تیمیہ ان کا امام ہے یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے اور یہ اس کا کیا کہتے ہیں اس میں اس کی پکچر ہے اچھا جی کیا لکھتا ہے آپ اس پیج کو کھولیں میں وہ کتاب بھی دیتا ہوں پہلے اس کو سنیں غور سے اس کی میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہونی چاہیے اگر یہ ان کو کافی سابق جب تک ان کو کافر نہیں کہیں گے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اگر یہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں پیروی کریں گے ان کی کتابیں مطالعہ کریں گے تو اس وقت اچھا کیا لکھتے ہیں فرشتے شرک میں کسی کی امداد نہیں کرتے نہ حیات میں نہ موت میں ہو نہ اسے پسند کرتے ہیں الفتہ شیطان کبھی کبھی ان کی مدد کرتے ہیں انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں چنانچہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر کبھی کوئی شیطان ان سے کہتا ہے میں ابراہیم ہوں معذ اللہ میں مسیح ہوں میں محمد ہوں استفر اللہ کے ان خبیسوں نے یہ عقیدہ گڑا کہ شیطان جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امبیا کا حضرت عمر فاروق یا صحابہ کرام کا چہرہ بدل سکتا ہے کیا سم چہرے میں آ سکتا ہے کیا سمجھ خبیصوں یہ دیکھیں اتنا بڑا کفر اور الحمدللہ للہ ہمارا عقیدہ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان یعنی کے اختیار نہیں کر سکتا اس کے علاوہ آپ دیکھ دیکھتے رہیے صرف مسجد کبا جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے آپ سعودیہ سے نا آپ نے میرے میں پتہ نہیں کہا تھا سودیا سے آپ سعودیہ سے ہیں آئی ایس ایس بھائی آپ سعودیہ سے ہیں میری آواز آ رہی ہے روم میں کیا میری آواز روم میں آ رہی ہے ٹیکسی لکھ دے جی اچھا جزاک اللہ یہ دیکھیں مسجد کبا جو اسلام میں پہلی مسجد ہے ان خبیسوں نے ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے مزارات تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے مزارات تھے تو ان خبیسوں نے دیکھے ان کو کوڑے گر کر ڈیر بنا دیا آپ پکچریں دیکھتے رہیں ان کی ان کفریات پر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر میں دلائل باندھنا تو شروع کروں نا ادھر تو الحمدللہ میں مجھے پتا رات ختم ہو جائے گی دلائل نہیں میرے ختم ہو گے یہ دیکھے جنت الفکی کا ان خبیصوں نے کیا کیا یہ ابن عبد الخاب نجدی نے ابن سعود سے مل کر اس خبیز سعود سے مل کر اس حمفے کی جو انگریزوں کے ایجنٹ بن کر آئے تھے ان کی وہ کیا کہ ان کے ساتھ مل کر ان صحابہ کرام کے مزارات کو کیا کیا یہ گندا عقیدہ جو آج پھیلایا ہوا ہے یہ ان کے سامنے یہ دیکھیں جنت البقی کا منظر اور یہ مسجد کبا کے منظر بھی دیکھیں آپ آپ ان کو دیکھیں اور ان سے اندازہ گئے کہ یہ مسلمان کہنے کے جی بک کا لنک بھی یہ لیں بک کا لنک بھی لے لیں یہ لیجئے اس بک کا مطالعہ کیجیے آپ ساری کا اس میں حوالوں کے ساتھ ان کے گندے یا موجود ہیں یہ لیں یہ بک کا لنک ہے اور اس میں ان کے گندے عقیدے ان کے فروئی جو گندی مسائل گندی پتہ نہیں کہ کہاں سے انہوں نے یہ اپنی فرو نکالی ہے وہ سب موجود ہیں اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کا میرے سیاح میں آپ کو لنک مل گیا ہے میں نے وہ دے دیا تھے نا آپ کو دونوں ویب سائٹ سے جس کو جہاں اس نے آدم علیہ السلام کو مشرقہ تھا آپ کو پی ایم ایم بھی میں نے دیے تھے صحیح ہے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کے بعد آپ کہیں کہ ان کے پیچھے ہاں اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ امام کعبہ کے پیچھے لوگ حج کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام کا کعبہ کے پیچھے تو حج کرتے ہیں تو آپ کے علم کے لیے یہ بات ہے کہ حج میں امام کا کوئی امام کہعبہ کا کوئی کام نہیں حج میں امام کعبہ کا کوئی کام نہیں صحیح ہے نا اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ان کو حکومت ملی ہوئی ہے وہابیوں کو ادھر وہ کیوں اللہ تعالی نے ان کو یعنی کہ چابی دی تو اس سے پہلے کیا دو سو سال پہلے کیا کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ بھی تھی تین سو سال تین سو سال وہاں پر شیعوں نے حکومت کی ہے اس سے پہلے مشرقین نے حکومت کی آج سے سال پہلے تو میرے بھائی ان چیزوں کو نہ دیکھیں کیا سمجھ آئی دیکھیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں آج ان خبرسوں کے نماز اچھا یار اتنے بڑے دلائل دے دی ابھی بھی کہتے ہیں ہم کہ پیچھے نماز آپ کو لے کے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کہ اب بھی ان عقائد کو سامنے رکھ کر کیا ہم ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ میرے نبی کو معذ اللہ تخصر اللہ خیال جو ہے میرے نبی کا اگر نماز میں آ تو نماز ایسا ہے جیسے کہ کیا کہتے ہیں جانور اور جانور سے بھی بتر ہے میرے نبی کا خیال گدے اور بیل سے بھی بتر ہے میرے نبی کا خیال جو ایسا عقیدہ رکھے کیا اس کے پیچھے یار نماز ممکن ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی کیم کھول کر یار کتاب دکھا دیتا ہوں آپ کو میں اس طرح کے ان کے گندی عقائد کتابیں یہ سب میرے پاس الحمد موجود ہوتے ہیں کیا سمجھ آئی جو یہ عقیدہ رکھے کہ میر نبی کی تعظیم جو ہے بڑے بھائی جتنی کرنی چاہیے تو کیا ان کو یعنی کہ آپ مسلمان کہیں گے کیم آن کروں میرا تو دل تھا کہ میں تھوڑی دیر میں یار بات ختم کروں لیکن آپ آپ کی مرضی یا میرے خیال میں آپ پھر بھی آپ کے لیے ویسے دلائل تو بہت دیے تھے لیکن میں چلو کیم بھی آن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اچھا میں آپ کو ڈائریکٹ لنک ہی دے دیتا ہوں سوچا میرے پاس میں نے تو لنک بھی نکالے ہوئے ہیں اس کے میں آپ کو ڈائریکٹ لنک بھی دے دیتا ہوں آ جائیں سوپ کو مثلاً لنگ نکالتا ہوں ابھی لنگ جائے دیتا ہوں جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس اس اس جی صاحب میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات سناتا ہوں جس کے بعد جو ہے آپ کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے گا بات یہ ہے کہ حضور علیہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی گستاخ ہوا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میں نے بہر مرتبہ یہاں پر عادی نقل کی ہیں حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو صاحب اکرام کی امامت کیا کرتا تھا اور پڑھا کرتا تھا سن رہے میری بات سورہ آبس وطلّہ پڑا کرتا تھا سابق رام کی ممت کرتا تھا لیکن آبس جاری نمازوں میں آ, فجر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں وہ سورہ آبس وطولہ پڑا کرتا تھا کیا میری آواز آ رہی ہے ایس ایس جی بھائی ایس ایس جی بھائی آپ جواب دیجئے گا کیا میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں یار عمر بھائی وہ آپ کو تو آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ تو عاشق رسول ہیں آپ کے ساتھ تو کوئی میرا مکالمہ نہیں ہو رہا ہے میں ان سے پتا کرنا چاہتا ہوں ان کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ایسا جی بھائی یار وہ خیر ہو گیا پتا نہیں کہاں دینہ ہیلو کہاں پر خیب ہو گئے بھائی صاحب ہاں یہ آئکنس بہت اچھے ہیں کیا بھائی صاحب کچھ سماج فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں آپ جناب کہاں پر مصروف ہو گئے جناب اچھا اوکے okay, بھائی اللہ. اللہ کی امان کمران بھائی جزاک اللہ حضور آپ کا اتنا یار دیے میں نے بھی یار یہ سیو کر لی ہیں یار کہاں گیا یار نہ جانے جگتا چلے ہی گئے ہیں سب کے سب یار اور سناؤ عمر خان ساری منہ سے نکل گیا یار عمر بھائی اور سناؤ کیسے ہیں اچھے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ یار آپ اس وقت پتہ کر رہے تھے مجھ سے کل والے پتہ کر رہے تھے کہ آپ بیٹنگ کرتے ہو بولنگ کرتے ہیں میں نے عرض کی تھی کہ میں زور والا بولنگ کرتا ہوں بیسکلی आ, फास्ट बॉलर मीडियम फास्ट बॉलर हूं मीडियम पेसर और साथ में लेट मिडल ऑर्डर में बैटिंग भी करता हूं लेट मिडल ऑर्डर में तकरीबन पांचवे नंबर पे तो اچھا مائک دو ایک منٹ چھ نمبر لیٹ یس یس یس یس یس جی آ جاؤ سر بھائی ایس جی بھائی مائک پر آ جاؤ سر حضور مائک پر تشریف لے آئیے اسے جی بھائی مائک پہ آنا ہے کہ نہیں آنا آپ نے یہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں یار ایسا جی بھائی حضورے والا جناب محترم چلو جی چلا گیا اجاز احمد صاحب آپ کون ہیں ایسے جی بھائی ہیں کون صاحب ہیں جناب آپ کون صاحب ہیں اجاز اچھا اجاز صاحب کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں آپ حضور آتے آپ نے ہینڈ بھی ریس کر دیا کیا گفتگو فرمانی ہے جناب ہمیں کوئی خدمت کا موقع دیجئے جناب آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم <laughs> اچھا اچھا جناب ویلکم جناب ویلکم ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے روم میں آپ کی تشریف آوی کا شکریہ مائک ضرورت ہے حضور آپ کو جی تشریف اسلام علیکم میرے بھائیو رنڈی کے بچوں تیری بہنوں بچوں ٹ ہو گیا نا اب سن سیم ٹو یو اب میں تجھے گالی اندر نہیں دوں گا لیکن جو تھی فرمایا ہے نا سیم ٹو یو بیٹا سیم ٹو یو ٹھیک ہے اس سے بھی مزید 10-15 اور بھی سیم ٹو یو ٹھیک ہے ہاں ایس ایس ایس جی صاحب آئیں گے مائک پر کافی دیر سے ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں بھائی جی جی تشریف لے آئیے حضور السلام علیکم کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو سر دیکھیں آپ نے جو باتیں کہی ہیں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور بالکل آپ صحیح ہے اپنی جگہ yeah. بلکل بات نہیں پڑی نوز جو ہمارے حضور کو برا بولا گئے ہمیں برداشت نہیں بول بہتر اعتراف ہے لیکن جب اس طرف ہم جاتے ہیں اس طرف ان لوگوں کی سنتے ہیں ان کی آدم کی سنتے ہیں کیونکہ میں خود سعودیہ عرب میں ہوں اور میں مدینہ شریف اس کے علاوہ میں سعودیہ کے تقریباً شہروں میں گھمتا ہوں میرا کام ہی یہی ہے کبھی خیبر ہوتا ہوں کبھی مدینہ ہوتا ہوں کبھی الہلہ ہوتا ہوں کبھی واضح ہوتا ہوں کبھی مالاداب ہوتا ہوں حالات ہوتا ہوں مسجد ہوتا ہوں مطلب پورے جتنے بھی شہر ہیں سب جگہ گھمتا رہتا ہوں میں تو جتنی بھی تاریخی جگہ سب میں نے الحمد دیکھی ہوئی ہے تو اب جب ان کے उनसे उनके بیچ بیٹھتے ہیں بات کرتے ان سے پتا چلتا ہے یہاں پہ بنگالی ہیں اور انڈین ہیں جو دیوبندیوں کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ یہاں کے مسئلہ ہر چیز بھی ہے ان کے بیچ بیٹھتے ہیں تو وہ پھر سنیوں کے بارے میں جو بتاتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے وہ اس طرح سے مانتے ہیں اس چیز کو مانتے تو پھر وہاں پہ یہ دماغ آتا ہے کہ یار وہ غلط ہے تو اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں تو صرف یہ چاہوں گا کہ مجھے وہ بک دے دی جائے جس سے آپ نے کہا جو میں نے لنک, لنک لے لیے بک کی ابھی میں انشاءاللہ یہ ڈاؤن لوڈ اس کے بعد میں ابھی پوری ڈال بیٹھ ڈاؤن لوڈنگ کروں گا اور صبح ہی جو یہ بک لے کے اس کو دکھاؤں گا جو یہاں کا بہت ایک دوست ہے میرا بہت اچھا ایک عربی ہے میرا دوست اور ایک ہے انڈین تو اس کو دکھاؤں گا اس کے بعد اس سے یہ بات کراؤں گا اگر وہ اس بات کو مانتے کہ ہاں یہ بک ہماری ہی مولانا ہے کہ ہم شف جو ہے مانتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو وہ ہنڈریڈ پرسینٹ غلط ہے پھر تو دیکھیں میں نہ تو دیوبندی ہوں پہلے مجھ سے بہت سوال اٹھا گیا کہ آپ دیوبندی ہو سر میں الحمد للہ سنی ہوں اور میرے گھر میں بھی ایک عالم میری بہن موجود ہے صحیح ہے لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ میں نہ اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہوں نہ بریلوی بولتا ہوں کیونکہ میرے اندر علم ہی نہیں ہے میں صرف سنتا ہوں جہاں سے جو علم ہوتا ہے اپنے اندر جمع کرتا ہوں اور جو بات میرے دل اور دماغ ایک چیز سب سے پہلے میں سوال پہلے بھی کرتا ہی رہتا تھا اس روم میں آ کے بیچ میں پتا نہیں کیا ہوا مجھے ڈاکٹر پہنچ دینا شروع کر دیا میرے دماغ میں جو سوال آتا تھا میں چھٹتے پوچھ رہا تھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ جو میں بتایا تھا پہلے یہ سوال کر چکا ہوں کہ مجھے, ڈوڑ ڈوڑ ڈوڑ مجھے بیٹھ کے نماز پڑھنا نفیل اس نے جواب دیا میرا بالکل تسلیم ہو گیا اس بات کو میں نے مان لی سر مائی کے لیے نہ ماشاء جی بھائی آپ تشریف لائے کیجئے اس روم میں انشاءاللہ شاء آپ کو حق کی پہچان ہوگی آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ یہاں پر صحیح صحیح معلومات ملیں گی ثبوت کے ساتھ معلومات ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کسی بھی قسم دیکھیں ان لوگوں کا کوئی بھی اعتراض ہو آپ کسی بھی قسم کا اعتراض کی کوئی بھی ریفرنس لے آئیں اس ریفرنس کے انشاءاللہ متعلق ہم بات کریں گے جبکہ میں نے آپ کو جو ان کی عقائد بتائے ان کے ریفرنس کے متعلق یہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ اس سلسلے میں مناظرہ بھی نہیں کرتے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے زبان سے اس ان عقائد کو مانے تو بھائی فی زمانہ جو ہے نا کافر بھی اپنے آپ کو کافر نہیں منواتا فی زمانہ پاکستان میں جو کرسچن ذریعے رہتے ہیں نا آپ ان سے پوچھو نا کیسے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور السلام علیکم کہتے ہیں اور جب قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد جھوٹ نہیں بول رہے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی اپنا کفر ظاہر نہیں کرتے مسلمان ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جناب تو بات یہ ہے کہ آپ ان کے عقائد فی زمانہ معلوم کرنے کے لیے صرف اتنا دیکھ لیں کہ وہ ان لوگوں کو جن لوگوں کی کتابوں کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے ان لوگوں کو رحمت اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یا لالت اللہ بولتے ہیں ان لوگوں کو اچھے اچھے القابات دے کر یاد کرتے ہیں کہ برے القابات دے کر یاد کرتے ہیں دیکھو میں اگر کسی کو رحمت اللہ تعالی کہ مخاطب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی تکلیف کرتا ہوں اس کی پیروی کرتا ہوں اس کو مانتا ہوں ٹھیک ہے نا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں اور اس کے عقائد کو اچھے عقائد کہتا ہوں اگر میں ان کے دوسرے مسائل میں ان کے مطلب کتابوں کے حوالہ جان دوں تو بھی مطلب ایسے چیز کا ثبوت ہے کہ میں ان کی کتابوں کو مانتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ میں فلانے کی کتاب کے حوالے دے کر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا کیا کریں ایسا کیا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں اب میں آپ کو ایک عدیض شریف سناتا ہوں ایک عدیض شریف سناتا ہوں آپ, آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے مشک شریف جلد اول باب ذکر یمن فصل اول سمجھے سن رہے ہیں نا ایس بھائی ایس بھائی سماعت فرما رہے ہیں نا جناب ایس بھائی یار ایسا جی بھائی ایسے وقت پر چلے جاتے ہیں جب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوتا ہوں کیا کر رہے عمر ڈانٹ کیوں کر دیا اس کو غریب کو ڈانٹ کہاں کر دیا یار ایسا جی صاحب جاگ جائیے حضور ہاں ہاں ہاں جی ہاں جی ایسا چیز میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں مشکات شریف جلد اول باب ذکر المن فصل اول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہ سے روایت ہے قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قال يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نجدنا فاذن قال في الثالثه هناك الزلازل والفتن ويا يطلع قر شیطان روال بخاری یہ بخاری شریف سے روایت ہے اور جس کو مشکا شریف نے بھی اس کو نقل کیا ہے نہیں نہیں آپ میری بات سن لیں ایس ایل جی بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میری بات سن رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ملک شام اور یمن کی خاطر تین بار دعا مانگی طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام اور یمن کی خاطر تین بار دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے ان ملکوں میں برکت دے اور بعض اصحاب نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ ملک نجد کی خاطر بھی دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اس جگہ زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا اس حدیث شریف کے مطابق جو حضور صلی اللہ علیہ نے گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی سمجھے یہ حضور علیہ اللہ مشکا شریف کی حدیث شریف ہے کہ نجد سے شطان کا سینگ نکلے گا ٹھیک ہے سینگ میں سینگ جو ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں مکمل سینگ جو بولے بولا جاتا ہے نا یعنی کہ ایک سینگ نہیں ہوتا دو سینگ کو ہی سینگ بولا جاتا ہے جو دو ہوتے ہیں ان کو سینگ بولا جاتا ہے تو یہ دو جو مطلب ہے یہ سینگ جو تھے دو یہ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الحاب نجدی پیدا ہوئے جن کے یہ عقائد تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث شریف سے یہ ثابت ہوا اور زلزلے اور فتنوں سے مراد یہی بات تھی کہ یہی نکلے گا اور یہ فتنوں فتنوں کو اٹھائے گا اور یہ محمد بن عبد اللہ نجدی جب نکلا وہیں سے فتنے پیدا ہوئے اور کم از کم آٹھ دس فتنے جو ہیں فرقے جو ہیں شطانی فرقے ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں جن میں دیوبند ہے علیہز ہے وہاں ہے چکرال ہے اس کے علاوہ آٹ، آٹ، آٹھ ہیں تقریبا جو اسی کی پیروی کرتے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام نے پہلے سے یہ دعا فرما دی تھی کہ وہاں, وہاں کے لیے میں دعا نہیں کروں گا یمن اور شام کے لیے دعا فرما دی تو یہ حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ نجد یہ جو موجودہ ریاض ہے جس کو آپ ریاض بولتے ہو یہی تو جب آپ حدیث سے مطلب ہے کہ یہ سماج فرما رہے ہیں کہ آدیشری میں بات روز روشن کی طرح ثابت ہو چکی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے قبلے کو درست کریں اور کوشش کریں کہ ہم صحیح القیدہ سنی مسلمان ہو جائیں تاکہ ہمارے جنتی ہونے میں کوئی شک نہ رہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلط والسلام کی تباہ کریں محبت کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں جزاک اللہ خیرہ as you like.